سملا نا عظیم اور سدا فرسول نبی غل کریم سبحان اللہ <تصفيق> فلونا لیا ہلدی نو اسفلو آلئے وسلوت رسول معلیا وحدال دوستان گرامی حضرات السلام علیکم اسلام السلام ہماری آج کی اس نشست کا موضوع نام نہاد شیخ الحدیث غلام رسول شعیدی کی نیچریت کا سبوت ہے نام نہاد شیخ الحدیث غلام رسول شاہدی کی نیچریت کا فب دوسرا اس کا نام رام رسول شاہدی سرسید کی ایک تجلوی جس کو ہم سرسگل کہتے ہیں اس کی ایک تجلی ہماری تحقیق کے مطابق ہندوستان میں پورے ہندوستان میں چاہے قبل تقسیم یا بعد تقسیم جتنے نرچری ملا ہیں تیر ہیں جن کو علامہ مشاعرف کہا جاتا ہے یورپی معاشرے میں منظور نظر ہیں مقبول عام ہیں وہ سر سید کی تجلیات ہیں اور تجلی کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کا مرتبہ سانی میں ضرور میں اس وقت آپ کے سامنے اصلی وجود کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے شیشے میں دیکھیں آئینے میں دیکھیں میرے پرتاؤ کو کسی اور صورت میں دیکھیں پانی میں دیکھیں وہ میری تجلی بن جائے گا بے گی سمجھ آئی کہ نہیں تو یہ مختلف تجلیات ہیں کوئی ڈاکٹر اشرف ہے کوئی ڈاکٹر طاہر القادری ہے کوئی جناب جی غلام رسول سعیدی ہے کوئی نورانی ہے کوئی نیازی ہے کوئی کسی اکبر سافی ہے کوئی کسی شکل میں ہے یہ مختلف تجلیات ہیں سر سید کے رحورات ہیں پر پر اس کے پر افکار پر اس کے نظریات کل یا بعض زیادہ تر بعض نظر آتے ہیں جلد. اس کے بعض نظریات جو ہیں یا اکثر نظریات یا کل نظریات ہندوستان میں باموں کی شکل میں یا ملاؤں کی جدید ملاؤں کی شکل میں مختلف تجلیات ہیں سر سید اس کے مختلف ظہور ہیں سمجھ لیں سر سید کے افکار و نظریات کے مختلف ظہور ہیں لیکن یہ ہے کہ بھائی تجلیات یہ مرتبہ اول کے نہیں ہیں کافی مراکب بعد کیونکہ سرسور اور ان کو فاصلہ کافی ہے نا کافی ارسات تو سرسور کے جو متوسل اور متعلقین تھے جو اس کے قریبی تھے انہوں نے سب سے پہلے اسے لیا پھر آگے انہوں نے منتقل کیا پھر آگے منتقل جو جتنے انتقالات وجود میں آئے وہ سب مراطب ہیں اور یہ اب جو باؤ طبقہ اور ملا طبقہ جدید اور ماڈرن روشن خیال ہیں اور یورپی معاشرے اور تحزیب کے اندر ماحول کے اندر منظور نظر مقبول عام ہیں یہ اس کے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس مرتبے میں آ کر یعنی کون سے مرتبے میں جو اس کے تجلیات بنتے ہیں بہرحال ہیں تجلیات مراتب اور وسائت درمیان میں کافی ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں یہ سارے کون تجلیات سر سے کوئی بہو ہیں کوئی مولوی ہے کوئی پیر ہے نے, کچھ نے اس کے صرف افکار کو لیا تو وہ باؤ دب کا بن گیا کچھ نے اس کے ظاہری شکل شریف کو بھی لے لیا تو وہ ملہ اور بھی بن گئے کیونکہ ظاہر حضرت کی شکل جو ہے وہ تو ایسے لگتی تھی جیسے آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے خواجہ صاحب ہیں سار سید کی شکل شریف جو ہے اتنا بڑا داڑھا ہے چھج کے برابر داڑھا ہے کہ نہیں اور پھر وہ چوکے موغے دیکھنے میں اضرت ٹوپ شوپ پا کر اس پہن کر ایسے بالکل محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی پیر ہے بزرگ ہے کوئی مذہبی پیش ہے لیکن عجیب بات ہے کہ دو سد کیسی عجیب اس کے اندر جمع تھی کہ وہ خنزیر اندر سے ابکال جو ہے افکار کے اعتبار سے لا دین ہے اور شکل کے اعتبار سے وہ دیندار لگتا ہے تو اس کی بے دینی اور دینداری کی بے دینی اور دین بے دینی کے افکار اور دینداری والی شکل اس ان دونوں کو ملاؤں اور پیروں نے لیا اور اپنایا اور جو اس کی بے دینی والے خالی افکار ہیں ان کو بہو نے بہو تبکے نے سکونوں نے اپنا لیا سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس کے افکار کے تجلیات ہیں اور یہ ملا پی اس کے افکار اور اشکال اور اوگار دونوں کے حضرت آغلات یہ جانا ان نا تجلیات سمجھ نہیں آ رہی تو ایسے جو ملا اور پیر حضرات ہیں نا ان کو دیکھ کر ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اگر آپ کو دھوکہ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ بہت بڑے مذہبی پیشوا لوگ ہیں تو آپ فوراً سرفیت کی طرف نظر دوڑائیں کہ جو سارے کافرم مرتدوں کا پیشوا تھا وہ بھی اسی روپ میں تھا لہذا ہم نے شکل کو نہیں دیکھنا ہم نے فکر و عمل کو دیکھنا بات نہیں سمجھا ہم نے شکل کو نہیں دیکھنا فکر و عمل کو دیکھنا ہے تو حضرات محترم سر سید کے تجلیات آپ کے سامنے دو قسم ہو گئے ایک وہ ہو گئے جو انگریزی وزا کے اندر ہے ایک وہ ہے جو مذہبی وزا کے اندر ہے لیکن افکار کے اندر اشتہار ہے میری داغی سے رہتا ہے وہ تلکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو ہورن مان جاتا ہے سید اکبر حسین اللہ بازی الحمد اللہ نے اسی بات کو کہ یہ حضرات نیچری لوگ سر سید کے افکار اور اشکال دونوں کے بارے میں جو ہیں ان کے داڑھی ان کی داڑھی اور ان کے ظاہری احوال کو دیکھ کر آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کہیں آپ کو مذہب آپ ان کو مذہبی سمجھ بیٹھے ہیں اکبر البادی نے اسی بات کو بیان کیا اس رنگ کے اندر کہ بھائی میری داڑھی سے رہتا ہے یعنی یہ مول طبقہ روشن خیال یورپی ماحول میں مقبول عام اور پیر طبقہ یورپی خیالات والا یورپی افکارات والا یہ جتنے ہیں خوباسا مرد الدین لحاظ انہیں کی زبان سے وہ بول رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں میری داری سے رہتا ہے وہ بوت جائیں انگریز انکار پر قائم کہ بھائی ہماری اور تمہاری آپس میں نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی تمہاری دیکھو شکل مصطفیٰ والی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آ رہی تو کماری ہماری کیسے بن سکتی ہے مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے جب دل دکھاتا ہوں کہ حضرت پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جو آپ کے دل کے اندر وانتیں پڑی ہوئی ہیں وہی سر سید کے اندر آئیں اور سر سید کے واسطے سے ہمارے اندر آئیں ہیں جیسے سر سید کی داڑھی سے آپ پریشان نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ اس کے قلبی احوال کو اور افکار کو بڑی بخوبی جانتے تھے اسی طرح ہم پر بھی نظریں اپنا نظر بصیرت سے نظر ڈالیں ہمارے دل کو بھی آپ اسی طرح بے گر پائیں گے بے بےمان شیزان پائیں گے نیچری پائیں گے جب دل ملتا ہے آپ کو دل دکھاتا ہے آپ ہماری داڑھی پر کیوں رہتے ہیں ہم آپ کو دل پیش کرتے جب دل پیش کرتا ہوں پھر تو ہمارا دل ہے اگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن تو بھائی آپ کے سامنے نیچروں کی دو شکلیں ہو گئی ایک شکل غیر مذہبی اور ایک شکل مذہبی غیر مذہبی شکل وہ بہتبکے کی ہے ٹسولوں کی ہے اور مذہبی شکل وہ ملاں اور نیچری پیروں کی ہے دو شکلیں ہیں اگر ایک شکل کو دیکھ کر اگر دور بھاگتے ہیں تو دوسری شکل کو دیکھ کر قریب ہونے کی کوشش مت کریں ہو سکتا ہے یہ لان اندر سے وہی بڑا تو خیر اس کے تجلیات تو بہت ہیں کثیر ہیں ایک ایک تجلی کو لے کر چلوں اور اس کی جلوہ نمائی پھر آپ کو کراؤں تو ایک ایک کے پیچھے ایک ایک دل لگ سکتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب پادری صاحب ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب ہیں یہ سب جو تجلیات فرانگ کہہ لو یا تجلیات شان سید کہہ لو یہ جتنے حضرات ہیں یہ جی بہت یعنی تجلی ہیں تو بہت بڑی تجلی ہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہاں ان کی ابتداء اور انتہا جو ہے وہ آپ کو دکھانے چل پڑے تو بہت وقت درکار ہے تو میں سب کے درپے نہیں ہوتا میں صرف ایک منہوس کی بات شروع کرتا ہوں جس کو غلام رسول شہیدی کہتے ہیں اور لوگ اس کا تعارف زیادہ رکھتے ہیں اس وجہ سے ایک تو اس کی یہ کتاب ہے شرا مسلم صحیح مسلم کی شرح اور دوسری یہ طبی عل قرآن یہ سر سید نے جس طرح لکھی تھی نا تفصیل قرآن تو ان کی تجلی بات نے بھی اسی طرح لکھی ہے جی اگر فرق ہوگا تو کچھ باتوں کا ہوگا ہاں جی بنیادی باتیں جو ہے نا وہ تقریباً حضرت نے ان کے ساتھ ملتی جلتی کی ہیں جن سے ان کی نیشیت کا واضح ثبوت آپ کو مل سکتا ہے تو کیونکہ لوگ اس کو خصوصاً مدارس کے تو لبا بھی چارے جو ہیں ان کو مدارس کے مل نے شرح مسلم اور سیبیان القرآن کے حوالے سے غلام رسول سیدی کا مستقل بنا رکھا ہے تو ناچیز ان مظلوموں کو بچانے کے لیے سبحان اللہ! کہ وہ مظلوم بچ جائیں اور اپنے ایمان کا بیڑا نہ خرچ کریں سبحان اللہ! اس خدیش کی حقیقت اور نیچریت آپ کے سامنے کھولنا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آئی تقریر سمجھ آئی کہ نہیں ویسے کو سمجھو تھرا ویسے کو جتنے یہ مدارس ہیں برائلروں کے ہوں یا دیوبندیوں کے یہ سارے نیچریت سے بھرپور ہیں بڑے ہوئے ہیں نیچرت ان کا نصاب نیچر سے بڑا ہوا ہے دیوبندیوں نے پہلے نیچرت کو قبول کیا وہ تو خیر کاسم ناموتری کے تھور میں ہی قبول کر لیا بلکہ دیوبندیت تو دیوبندیت نیچرت تو نیچریت دیوبندیت آج خود ایک نیچریت نیچرت جیسا عظیم کتنا بک رہے پھر محمود اور حسن دیوبندی کے دور میں انہوں نے نیچریت کو قبول کر دیوبندیت اور نیچریت کا پھر رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی جب شادی ہو ہوگی تو ایک کتا دوسرا ہلکا ایک دیوبندیت دوسری نیچریت شامل ہو گئی اب آپ بتائیں ایک عظیم جو دیوبندیت تھا دوسرا عظیم فتنا نیچریت تھا دونوں مل گئے تو کتنا بڑا فترا بن گیا ہوگا بھائی سمجھ نہیں آئی تو دیوبندی اور نیچریت کو سہیلیاں کہہ لو کیا کہہ لو یہ دونوں آپس کی سہلیاں تو حضرت جی تنظیم المدارس ان کا اور وفافل مدارس ان کا یہ سب نیچریت کے تجلیات ہیں بے شک ہاں کوئی اچھا تجلی آتا ہے کوئی نصاب تجلی آتا ہے کوئی کتابیں تجلی آتا ہے ہاں کوئی ملک اس کے تجلی آتے ہیں کوئی تحزیبیں اس لانتی کی تجلیات ہیں سر سور خود کوئی چیز نہیں بے وہ یورپ کی لانتی تجلی ہے اور پھر سر سید کی آگے تجلیات یہ ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اور ان میں سے ایک کی تشریح اور تفصیل کے در پہ ہوں جس کا نام ملا غلام رسول سیدی ہے جاری تو نہیں آئی تو اب میرے بھائی بات کو سمجھنا نہ یہ میں نے وجہ تصویہ یہ روشن کیا کہ میں نے اس موضوع کا نام تجلی کیوں رکھا وجہ تصویر آ نا غلام رسول شہیدی کی تہ شہیدی سر کی ایک تجلی ایک تجلی یہ جو موضوع کا نام رکھا تو وجہ تصویر میں نے آپ پر دائر کر دی کہ میں نے نام یہ کیوں چنا سمجھ آ گئی اتنی بات کی نہیں اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک تجلی ثابت کرنا ہے اور اس کے اندر نیچریت کو ثابت کرنا ہے جب وہ سارس کی تجلی ثابت ہو جائے گی اس کی کیونکہ سید پیر نیچر مشہور ہے حضرت امام اہل سنت اس کو اپنی کتابوں میں پیر نیچر کے نام سے لقب لفظ یاد کرتے ہیں ہمارے امام اہل سنت پیر جب لفظ بولیں تو مراد کیا ہوتے ہیں کون ہوتا ہے سر سور ہوتا ہے لفظ مجھ آگی کہ نہیں تو وہ پیر ہیں یہ مرید نیسر ہیں جب پیر مرید یہ حضرت اس کے مرید سابت ہو جائیں گے تو جو پیر کی لانت ہے وہ مرید میں ثابت ہو جائے گا سمجھ نہیں آ سکتا پیر کا جو وسط وصف... وسط لائن ہے وہ مرید میں ثابت ہو جائے گا میں نے <سؤال> مریدی ثابت کرنی ہے بول بولو ہم آہنگی ثابت کرنی ہے یک جہتی ثابت کرنی ہے جی بعض نیچری عقائد میں مواقعت اور اتحاد کو ثابت کرنا ہے ذہن میں رکھنا ہے اب اس وجہ تصویر کے بعد آپ میرے دعوے کو سمجھ گئے ہوں گے میرا دعویٰ یہ ہے کہ غلام رسول اس کا مرید, مرید ہے عراقت مند ہے اس کے بعد عقائد میں اس کا آہنگ ہے اس کے ساتھ متفق ہے اس کے ساتھ متحد ہے اور اس کی نیچریت کی تجلی گاہ ہے یہ میرا دعویٰ ہے اس دعوے کو میں نے اللہ تعالی کے فضل سے دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ہے اور دلائل براہین ہوں گے خالی دلائل نہیں ہوں گے براہین ہوں گے میٹا اب بات کو سمجھنا حضرت جی پہلے میں آپ کو مختصر نیچریت کی حقیقت بتاؤں گا اگرچہ نیچریت کا موضوع علیحدہ مستقل تیار شدہ میرے پاس پڑا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا جب موقع ملے گا اس سے آپ نیچریت کو نیچریت کو کماحت کو ہوں سمجھ جائیں گے پھر آپ کے لیے نخ کے فضل سے نیچرلی پہچاننا مشکل نہیں ہوگا اس موضوع کی ایک دو باتیں اس موضوع میں شامل کرتا ہوں کیونکہ وہ بطور تمحید ہو جائے گا اس موضوع کے لیے اور پھر یہ موضوع آپ کو ان شاء اللہ نزیز بڑے بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا نیچریت فطرت کو نیچر فطرت کو کہتے ہیں لیکن نیچریت ایک مخصوص عقیدے کا نام ہے کیا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا ہے بے شک بنایا اس نے لیکن بنا کر اسباب کا ایک سلسلہ اس نے ایسا دائنی ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا کہ جو ہمیشہ قائم رہے گا اور ختم نہیں ہوگا لہذا اسباب اور مصباباد کا یہ تعلق اور رشتہ جب قائن ہمیشہ کے لیے قدرت والے نے چلا دیا ہے تو اس سے قانون بن گیا کہ کوئی کام بھی اگر ہوگا تو اس دائمی رب کو تعلق سے ہی ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا اب کوئی دخل و تصرف نہیں ہے کائنات کے اندر کائنات اس نے بنا کر ایک گاڑی کی طرح چلا دی ہے وہ پیچھے اس نے چلانے والے نے اس کو چھوڑ دیا یہ اب خود چل رہی ہے لہذا یہ اب نہ ختم ہونے کی ہے نہ مٹنے کی ہے یہ سب چلتی رہے گی اسی طرح چل رہی ہے اور اس کی ابتداء جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے درست درتوج رکھنا یہ عقیدہ رکھنا کہ تعینات مسلسل ایسے چل رہی ہے ایسے چلتی رہے گی بنانے والے نے ایک بار بنا دی سلسلہ سبب اور مسبب کا جاری کر دیا والدین سے والدین سے اولاد کی پیدائش کا سلسلہ جاری کر دیا تو یہ چلتا رہے گا آگ जलाती جلاتی ہے یہ جلاتی ہی رہے گی پانی اگاتا ہے یہ اگاتا ہی رہے گا سورج آگ ہے پانی ہے ہَا ہے ہاں جو جو کام دیتی ہے وہ ہاں اپنے کام دیتی رہے گی اسی طرح مٹی ہے مٹی کے اندر جو جو اللہ تعالیٰ نے اثرات رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ جاری تھا جاری ہے جاری رہے گا تو کائنات کا یہ نظام جو ہے نا یہ نظام سبب اور مسبب کا یعنی سبب کا اور چیز کا جو آپس کا تعلق ہے یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے ہمیشہ کے لیے جاری اللہ نے کر ہے تو یہ سلسلہ اب ختم ہونے کا نہیں ہے لہذا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بچانے پر کوئی قدرت نہیں رہی اس کے اندر تبدیلی کرنے کی اس کو کوئی طاقت نہیں ہے بنانے کی طاقت تو تھی لیکن اس کے اندر تبدیلی کرنے کی طاقت اس کو نہیں ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات کا یہ سلسلہ سبب اور مسبب کا اسباب اور چیزوں کا یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا اللہ کو اس کے تبدیل کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے یہ اسی طرح ہمیشہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا یہ جب اعتقاد پیدا ہو جائے تو اس اعتقاد کا نام میرے لیے کروں اس کا پرانا نام یہ نئی چیز نہیں ہے اس کے اشرے اور غمزے نئے ہیں اس کے ناز اور نخرے نئے ہیں اس کی دا... اس کی جنازگی جی آ... کچھ شکلیں آگے نہیں ہیں ورنہ یہ حقیقت ایک ہی ہے پرانے فلسفے والے وہ گودامہ فلاسفہ یونانی اس کو کہتے تھے قانونِ قدرت کیا مطلب کہ قانونِ قدرت اللہ نے کائنات بنا کر اس کے اندر ایک قانون جاری کر دیا کہ آگ سے جو چیزیں بنتی ہیں غلطیاں یہ اسی طرح رہیں گی پانی سے مٹی سے ہوا سے یہ جتنے اسباب کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں قدرت والے نے چلا دیا قانون بن گیا اب وہ قانون بنانے والا خود اس قانون کو نہیں توڑ سکتا وہ خود اس کے توڑنے پر قادر نہیں ہے قانون نے قدرت تو بنا دیا لیکن قدرت اس کی ختم ہو گئی قانون قدرت ان لانسیوں کو جو یونانی شیطان سے فلاس تھا وہ یہ کہتے تھے کہ قدرت نے قانون بنا دیا کائنات قدرت کے بنائے ہوئے قوانین کے مختلف ظہورات کا نام ہے یہ ظہور ہو رہے ہیں تو مختلف ظہور کا نام ہے کائنات ہو جو انہیں قانون سے قانون قدرت کے مختلف جو ظہور ہو رہے ہیں کائنات اسی کا نام ہے اور وہ قانون قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لہذا وہ کتے کہتے تھے زمانہ یہ جو کائنات ہے یہ قدیم بھی زمان ہے حادث کی ہے حادث کی کا مطلب ہے کہ موجد تو سباب اول علت اولا مجھے اول پہلا بنانے والا تو اس کا ہے لیکن یہ اسی طرح سلسلہ جاری ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں لہذا کائنات ان کے نزدیک اگلی ابدھی ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس, اس کی کوئی انتہا ہے اس لانسی ہے کہ قانون قدرت کائنات کے اندر اس طرح کا ماننا اس سے ماننا یہ کائنات ہمیشہ کے لیے چل رہی ہے اور ہمیشہ سے چل رہی ہے یہ اقداد رکھو تو نشریت اس نیچریت بند اسی کو پرانے زمانے میں فلسفیوں کو فلسفی جو کافر تھے یونانی وہ کیا کہتے تھے اس کو قانون قدرت کیا کہتے تھے قانون قدرت کا فلسفہ قدیمہ پرانا فلسفہ فلسفہ قدیمہ کے اندر اس کا نام تھا قانون قدرت اور فلسفا جدیدا کے اندر اس کا نام ہو گیا نیچریل پنجابی میں اگر سمجھاؤں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جی اتنے سبب ایک ہوں چیزاں جہیا سبب تو پیدا ہوں سبب کے چیزاں دا ایک تعلق ہمیشہ دا رب نے قائم کر دتا ہے یہ تعینات اس طرح لگی آؤں گی لگی جائے گی बना बना छिए लेकिन ना कुछ चलाने तल के ना उसका तब्दील करने चल लिहाजा गी चल गई हथों निकल गई हूं पिछोए अज ना उन मोड़ ना उनजे मोड़ सकता نہ انہوں کھبے موڑ سکتا ہے نہ چلتی روک سکتا ایو ہی سلسلہ چل رہا ہے بنانے کی طاقت تو اس کو تھی لیکن بچانے روکنے تبدیل کرنے تصرف کرنے کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے یہ سلوانتی عقیدے کا نام پہلے قانونِ قدرت رکھا تھا آپ ہم سمجھ آ گئی بولو سال کہا غوثیہ قانونی قانون پرانے فلسفی نئے سائنسدان جنریچری ہے یہ کتے اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے ہیں موجد اول لیکن اس رات کو فائل توجہ دراصل اس کو متصرف متصرفیل کائنات کائنات میں متصرف کائنات میں قادر مطلق نہیں سمجھتے وہ ہے جو یہ سمجھے بنانے والا بھی وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے اس کے اندر ہر تصرف اور تبدیلی اور ہر حرکت لانے والا بھی وہی ہے جو حرکت دیکھتے ہیں یہ بھی اس کا بل ہے جو اس کے اندر سکون دیکھتے ہیں یہ بھی اس کی تخلیق ہے مٹانے پر بھی وہی قادر ہے جب چاہے گا جیسے بنا دیا ویسے مٹا دے گا نہ اس کے لیے اس کا بنانا کوئی کام تھا نہ اس کے لیے اس کو مٹانا کوئی کام ہے جو بنانے پر قادر ہے وہ مٹانے پر بتری سے اولا قادر ہے ارے کیسی عجیب بات ہے نوانتوں کے پاس کون سی عقل ہے اگر ایک آدمی کرسی بنا سکتا ہے تو بتاؤ وہ مٹا کیوں نہیں سکتا بات نہیں سمجھ آئی اگر کوئی کتا یہ کہے کہ کرسی بنا تو ڈالی اب کرسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں وہ مٹا نہیں سکتا سن لو جتنا بڑا یہ جہل اور لانتی شمار ہوگا اس سے کہیں زیادہ بڑا اس کو شمار کرو جو یہ لانتی نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ نے بنا ڈالی اب اس کا اور کوئی تعلق نہیں ہے ہے اس کائنات کے ساتھ یہ کائنات اب سائنس دانوں کے ہاتھوں میں ہے اور مخلوق کے ہاتھوں میں ہے جس طرح چل رہی ہے چلتی رہے گی سمنیائی بات تھی تو کائنات کو توجہ کائنات کو قانونِ قدرت کے تابع سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر کچھ کرنے کی طاقت نہیں یہ نیچریت ہے اور کائنات کے متعلق یہ تصور پیدا رکھنا کہ سبب اور مصب کا اسباب اور مصب کا سلسلہ اسی طرح آپ نے چلا دیا یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا اس نے قائم کر کے اس کو چھوڑ دیا اب اس کا کوئی تصرف اور طاقت اس کے اندر نہیں رہی اس کا کوئی تعلق نہیں رہا یہ نیچریت ہے میرے بھائی اس کو قرآن دور میں کہہ لو تو اس قرآن کی زمان میں جو بتایا گیا اس کو تحریت کہتے ہیں ببا جو لکھنائی پران مدید فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر جو تحریری تھے وہ کہتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہمیں صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے دہر ہی ہلاک کرتا ہے خدا کوئی نہیں ہے یہ دہر زمانہ ہی خود بخدا میں مارتا ہے جلاتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے مجید میں اس کو ایسے لوگوں کو تحری کہا گیا ہے کہا گیا ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو تحری کا وبا جوہل کھنا اللہ دہر ابھی تو زمانہ دہر ہلاک کرا تو آپ کے دور شریف میں جو آپ کے علاقے میں رہنے والے تھے کافر مشرقین ان کے اندر ایک ٹولہ تحریوں کا تھا بے وہ تہری یہی نیچری تھے اب نیچریت کا ایک اور نام آ گیا تحریت پرانے زمانے میں اس کا نام تھا قانون قدرت بولو بولو یعنی ماں قبل اسلام ماں قبل اسلام کے دور میں اس کا نام کیا تھا قانون قدرت نبی پاک کے دور میں اس کا نام دہلیت بن گیا اور آپ اور تھوکہا کی زبان میں اس کو زندقہ کہتا سمجھ نہیں آئی تھوکہ اسلام کی زبان میں زندقہ یعنی زندی جو ایسا عقیدہ رکھے اس کو کہتے ہیں زندی تو قانون قدرت کو ماننے والا ایک نام دہری دوسرا نام زندی تیسرا نام نمچری چوتھا نام یہ ایک عقیدہ رکھنے والے کے مختلف نام ہیں اسی وجہ سے ہمارے اقبال نے سکولیوں کو زندگی کہا ہے اقبال فرماتے ہیں سکولی کی زبان سے بولتے ہیں مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ ن زندی تھی مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نندی تھی اس دور کے ملا ہے کیوں ننگ مسلمانی اپنے دور کے غیر سکولی ملا جو بے عمل بے سمجھ گئے اور بے عمل دین کو پورا سمجھ وہ اب لانے جنت جن کو میں کہتا ہوں کیا کہتا ہوں اب لان جنت جن کو کہتا ہوں اب لہان مسجد بھی اسبال نے ان کو کہا ہے جو دین کو پورا سمجھتے نہیں تھے پھر جب سمجھتے نہیں تھے پھر پورے چلتے بھی نہیں تھے لیکن غیر سب پوری مولوی تھے ان کو کہا ہے کہ یہ دین کے لیے, لیے باعث شرم بنے ہوئے ہیں اسلام اسلام اسلام اسلام جو ہے وہ جب اے اے اے اے اے اے اے ان کی شکل میں پیش ہوتا ہے تو اسلام شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار اتنے بیوقوف بن جائے یہ زمانے کو نہیں سمجھتے شیطانیت کو نہیں سمجھتے کتنوں کو نہیں سمجھتے اسلام کو پورا نہیں سمجھتے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ تو حضرت جی ان ملاؤں کو ننگے مسلمانی کہا اور جو سکولی کتے ہیں ان کو زندید <تصفيق> کا اور زندید کا معنی تحریر جو کہے نہ خدا ہے نہ کوئی وہی ہے نہ کوئی سلسلہ ہے نہ کوئی دین ہے اللہ نے بس خدائی بنائی تھی تو کبھی بنا دی گاڑی چلا دی اب چل رہی ہے وہ کون ہے اس کو چلانے والا کون ہے اس کو بب روکنے والا کون ہے اس کو آگے پیچھے کرنے والا یہ کوئی نہیں کر سکتا وہ بو جس کو خدا کہتے ہو وہ محتل ہو گیا ہے بس پہرا بنا کر سلسلہ چلا کر وہ معطل ہو گیا ہے وہ گیا ہے ان کتنی کے بچوں سے ویسے میں ایک زمن بات کر کے آگے چلتا ہوں ان کی تردید के लिए ये बात करता हूँ मैं कहता हूँ हरामदा दे तू अगर कोई मशीन भी बना कर छोड़ता है तो रिमोट कंट्रोल तेरे हाथ में है कुट्टी का बच्चा वो अपने रिमोट कंट्रोल के साथ जब चाहता है नीचे उतार लेता है जब चाहता है ऊपर चढ़ा लेता है जब चाहता है मोड़ लेता है जब चाहता है, है तो हराम تیری بنائی ہوئی گاڑی مشینری تیرے ریکارڈر ہاتھ کے اندر ہے گولہ لمیر کی بنائی ہوئی مشینری اس کے ہاتھ سے پیسے نکل گئی ہے تو سمجھ نہیں دلیل سمجھ آئیے جو میں نے ان سنزیروں کے اس برے لانتی کفری عقیقے کے رب کے اندر دلیل پیش کی ہے کوئی چیز ہے بنانے والا یہ خود کہتا ہے نا ریموٹ بنا ہوا تھا ریموٹ ہو دیکھا ہوئے ریموٹ کنٹرول ہی جانتے جا ریموٹ کنٹرول جب وہ کنٹرولر اس کا پیچھے بیٹھا ہوا یہ گاڑیاں کرائے پر جاتی ہیں ریمول پیچھے وہ ان کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے اگر چوری ہونے لگے تو ادھر روک لیتے ہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا روک لی ایسے نا یہ تو مزاج ہے حقیقت کیا ہوگی تو نیچرت فطرت فطرتی عقیدہ فطرتی عقیدہ یہ لانتی فطرتی عقیدہ کہ خدا بنا کر کائنات کو اس نے چھوڑ دیا اب وہ معطل ہے کائنات خود چل رہی ہے اسباب کے ساتھ چل رہی ہے یہ چلتی رہے گی اس کو اللہ تعالیٰ اب تبدیل کر سکتا ہے نہ بٹا سکتا ہے نہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا بات کو سمجھ اللہ کو انہوں نے معطل سمجھا یہ عقیدہ جب آ جائے تو سمجھو نیچریت آ گئی یہ نیچریت کی بنیاد آ گئی نیچریت اصل اسی چیز کا نام ہے اب آپ کو سمجھو کہ نہیں اس عقیدے اس نظریے اس اعتقاد کا نام کیا ہے پرانے فلسفی اس کو کیا کہتے تھے حوالہ پیش کروں ہمارے تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ نور سرکار ویسے تو بہت سی کتابیں آپ کی حدیقت الرسول مرزے کے رد کے اندر جو حضرت نے لکھی تھی مرزے کا کے رد کے اندر سبحان اللہ فارسی کے اندر ہے سبحان اللہ میرے تاجدار گول اربی اللہ تعالی عن اس کتاب مبارک کے تکkee을, नरे नरे اس کتاب مبارک فارسی کے صفحہ نمبر بتیس پر لکھتے ہیں اصل ہفتوں در بیان کیفیت شخصے کے خانہ زاد فلاسف یونان وغیرہ در عہد قدیم گود مسم قانون قدرت سکان عرب در عہد سلطان لمبے آل فلاد وسلام گریشتہ مختفی شدہ بعض درین زمانہ فرمان روای نیچر مرزائیت گشتہ میرے تاجدار گول رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اپنے ایک ساتواں قاعدہ ضابطہ قانون اس کتاب کے اندر لکھا ہے ساتواں فرماتے ہیں درمیان ایک کیفیت شخصے فرمایا یہ میں نے ساتواں قانون اور ضابطہ اس شخص کی کیفیت اور صورت حال کو بیان کرنے کے لیے بنایا ہے جو شخص تو جو, جو شخص یونان کے فلسفیوں کے گھر کی پیداوار ہے جو شخص یونان کے فلسفیوں کے گھر کی پیداوار ہے پیدائش ہے پرانے زمانے میں جس کا نام کا جس شخص کا نام قانون قدرت تھا پھر عرب والوں کے ہاتھ سے سلطان رمبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ قانون قدرت نام رکھنے والا شخص وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سوٹے اور اسلام کی عظمت اور قوت اور شوقت کے سے بھاگ کر چھپ گیا پھر چھپا رہا چھپا رہا پھر ارسطرال کے بعد دری زمانہ سائنسی دور کے اندر نیچریاں اور مردائیوں پر حاکم بن کر آ گیا سمجھ نہیں آئی آپ فرماتے ہیں کانونے قدرت اور نیچریت کو ایک فرری شخص بنا لیا ایک شخص کہہ دیا فرماتے ہیں یہ قانون قدرت بنائے یہ جنانیوں کے دور میں ان کے گھر کا حرام زادہ بیٹا ہے ان کا حرام زادہ بیٹا ہے یہ حلال دادا بیٹا ہے نہیں ہلال دادا حلال زیادہ کیونکہ انہیں سے حلال زادہ تو آپ فرماتے ہیں یہ ان کے گھر کا بیٹا ہے وقت گزرات سید یہ تو لمبے آ زمانا آیا صلی اللہ تعالی وآلین وآلین وآلین。<سلام> تو وہی قانون قدرت نام والا شخص وہ حرام حرامزادہ بیٹا یا حلال زادہ بیٹا <سلام> <سلام> فرماتے ہیں وہ تہریت کا نام لے کر آیا جب عرب والوں کے ہاتھ میں آیا سدی کو فاروق کے ہاتھ میں آیا سمجھ نہیں آئی تو ادھر سے کہیں کھٹیاں چھٹیاں مار کر بھاگ گیا عرب کو چھوڑ گیا جہاں جہاں تک اسلام کی حکومت تھی اور علاقے سے ہی نکل گیا پتہ نہیں کہاں چھپا رہا مجھے لگتا ہے ابلیس کی آغوش میں بیٹھا ہوگا ایسا, ایسا, ایسا. ابلیس کی آغوش میں فرمایا چھپا رہا سمجھو انتظار کرتا رہا ہوں. کہ کبھی تو وقت گا مجھے پہچاننے والے پیدا ہو جائیں گے یوں کہ میری نسل پھر پیدا ہو جائے گی میرے باپ دادا تو مر گئے لیکن کے نسل آگے کو آ جائے گی پھر یہ قانون ہے قدرت یونانی فلفیوں کا قانون ہے قدرت شہتانی لگ رہی جاؤ بے شاید بے شاید بے شاید بے شاید یہ لانسی پلیس ہی لگری جاؤ آلہ حضرت بہت بھی فرماتے ہیں مرداؤں ہوں اور مستریوں پر ہاک کے منگ گیا مجھے کہہ لینے دیجئے یہ چھپارا یہ چھپارا پھر بیٹھے بیٹھے جیسے مرغی کے انڈے نکلتے ہیں اسلامتی کے انڈے نکلے ہیں تو نیچری بن گئے یہ قانون قدرت کے گندے انڈے ہیں یہ یونانیوں کے قانون قدرت کے گندے انڈے ہیں جو کبھی نیچریت کی شکل میں ہیں اور کبھی مرزا کی شکل میں ہیں کبھی مہابیت کی شکل میں ہیں برے یہ ہمارے تاجدار گرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں لکھا ہے خیر آپ کچھ بہانا اللہ آگے پر فرمایا جو نصارہ ہیں کیونکہ وہ کتنے سمجھوئے نشارا نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے کیوں کہا انہوں نے پیر صاحب فرماتے اس وجہ سے کہا کہ ان کے اندر بھی یہی لانت عقیدہ پیدا ہو گیا انہوں نے سمجھا یار یہ اسباب کا سلسلہ ہے بغیر باپ کے کی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے لحاظ اس کا مطلب ہے اس کا باپ ضرور ہے اور وہ خدا ہے تو اس کا مطلب یہ جی نکلا گولرہ کی تحقیق کے مطابق کا جو یہ عقیدہ ہے ابنیت کا ابنی ابنی یہ عیسا علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یہ بھی اسی عرانتی قانونِ قدرت اور آج کی میفریت بھی پیدا ہو ساتھ کا زیر اثر پیدا ہوا یونان کے ساتھ تعلق سارا تھا اور جو مسلمان ہیں وہ انتہائی صاف دلی کے ساتھ اور انتہائی آسانی کے ساتھ بغیر کسی ہچ ہچکچاہٹ کے صاف مان جاتے ہیں جلدی مان جاتے ہیں کہ یار بغیر ماں باپ ماں باپ کے ساتھ بنانا بھی اس کا کام ہے اور بغیر ماں باپ کے بنانا بھی اس کا کام ہے چاہے یہ کر لے چاہے وہ یہ عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے فیض فیضیافتگام کا ہے ان کے فیض فیضیافتگان ایسی باتوں کو جلدی سے سمجھ جاتے ہیں ہم جلدی سے سمجھ گئے کہ بنانے والا جب کا ہے نا کتنے کتے وانتی رہن ہے اتنا بڑا سلسلہ چلا رہے ہیں والدین سے بچہ بنا لے اتنا بڑا کائنات کا سلسلہ چلا لے لیکن یہ کام مشکل ہو جائے کہ نہ کر سکے کہ بغیر باپ کے بیٹا بنانا وہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ اور پھٹو کے کوئی بات ہے کہ یہ بات کے ساتھ خدا کو مانتے ہیں ڈھونڈتے ہیں یہ بات کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اور باسوں میں خدا نہیں بے ہمارے اکبر کی ہمارے اکبر کی زبان سے کہہ رہا ہوں فلسفی کو باس میں ہر گل خدا ملتا نہیں فلسفی کو باس میں ہر گل خدا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے اور سیرا اور تو در فراوریوا ملنا ہے <سفر> <سفر> ملنا کیا فری دن یہ تو فرا ہی لبنا بولنے نہیں تو میرے بھائی ساجدار بول فرماتے ہیں سفا نمبر پینتیس پر عبارت <سفر> سنی <سفر> آپ کی خلاصہ آ کے ای کانونے قدرت از قدیم مصاعد و مزاحم ماندہ نسارارا یا مصادم و مزاحم مادہ نسارا بابا تعجب عظیم کے تولد بغیر پدر مخالف قانون قدرتست من کشان من کشان بدار البوار ابن وائبل الوارسانی فرماتے ہیں یہی قانون قدرت قدیم سے مساعد و مزاحم رہا نشارہ کے لیے بابائے سے تعجب عظیم یہ تعجب بغیر فطر مخالف قانون قدرت کہ یہ سمجھنا کہ بغیر باپ کے یار یہ تو عجیب یہ تو قانون قدرت کے خلاف بات ہے قانون قدرت کا اجازت دیتا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو جب یہ نہیں اجازت دیتا اور یہ کائنات قانون قدرت کے ساتھ چل رہی ہے قانون قدرت کے مطابق چل رہی ہے تو قانون قدرت میں یہ ہے نہیں جب نہیں ہے تو انہوں نے کہا تو سلازمند نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا باپ ہے اور وہ خدا ہے اور اور جو سر سور ہے وہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے نہیں مانتا نہیں وہ کہتا ہے نو باللہ اللہ منظال وہ حرام زیادہ تھا اس کا کوئی حرام ذانی باپ تھا اس سے یہ پیدا ہوا وہ یہ کتنا یہ کہتا ہے اب سمجھ آئی ہے تم اب تو یہ سب اسی لعنت کی پیداوار ہے کس کی یونانیوں کا قانون قدرت اور ان سوروں کا نیت اور بولو مرو اور عرب کے ارب والوں کا تحریت خدا بے بے بے ہے خدا بےخدائی ہے یعنی اپنی خدا تھا اب خدائی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں اور بے خدا ہے یعنی خدائی تو ہے لیکن خدا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہی عقیدہ تحسریت ہے تو بولو مرو یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں اس کے نام سارے سمجھ آ گئے پہلا نام کیا یہ یونانی فلسفیوں کا تھا عرب والے جب ارب والے ان کے اندر جب اسلام سلامتی عقیدے کے لوگ پیدا ہوئے یا ادھر ادھر بعض علاقوں کے اندر تو اس وقت اس کا نام بحری تو کہا اسی کو زندقہ کہتے ہیں سبحان اللہ اور آج کے کتے اب سمجھ آ گئی کتنے نام ہو گئے اور اس عقیدہ رکھنے والے ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے کتنے نام ہو گئے وہ بچار وہ لوگ کون کون سے پہلا کانون قدرت مارنے والے فلسفی دوسرے دہریے تیسرے سندی زندکات اور سکیتے کا نام ہوا نا جس کے پاس ہوگا اس کو زندگی کا ہوگا اور بولو برو اس میں خدا رسول جنت دودت فرشتے قیامت سب کا انکار ہے تو کیونکہ جب یہ سلسلہ اسی طرح دہمی ہے سلسلہ رہے گا اور یہ اس بات کے سلسلے میں انکتا نہیں ہوگا تو لالمی بات ہے سر قیامت کا انکار ہو جائے گا کیوں قیامت کے مت کا نام ہے کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اسماعت کا اس کو ختم کر دینا پھر ایک نیا نظام قائم کرنے کا نام قیامت بتائیں اور بولو مرو کیا کرنے کا کی کی نام ہے تو جب نئے سریت کے اندر نیا نظام ہے ہی نہیں ہو ہی سکتا تو قیامت مت سے انکار ہو گیا بولو قیامت مت سے انکار ہو گیا جنت کا آرد کا فرشتوں کا جنات کا آرد کیونکہ آرد وہ کہتے ہیں میں بہت سب یہ کہنا کے قانون میں نہیں ہے جنات آ گئے کہاں ہمیں تو نظر نہیں آتے اگر ہوتے تو ہمیں نظر آتے لیا جاؤ ان کا بھی انکار ہوگی آپ سمجھ آئیے موجہ سے ہم پہ آج انکار کیونکہ موجہ کیا چیز ہے کہ جو قانون چل رہا ہے اس کے خلاف کرنا وہ بولو مرو مثلا قانون بتاؤ پتھر سے پانی نکالنا پتھر سے پانی نکلنا یہ قانون ہے کیا تو پتھر سے قانون ڈنڈا مار کر یہ قانون ٹوٹ گیا اور وہ موجا بن گیا اب سمجھ جائے گی تو وہ موجاد کا بھی انکار کرتے ہیں اب ان سب چیزوں کا انکار اور میں آپ کو بارہویں کی بارہویں کی مطالعہ پاکستان اور علم الم بارہویں کی علم الم سے اپنے تقاریب کے اندر کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں سنا چکا ہوں کہ ترقی پسندیت نظریہ جو ہے اس کا وہ کیا مانا کرتے ہیں ترقی پسندیت کے اندر انہوں نے صاف کہا سکول والے لکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر خدا وہی قرآن وہی جنت دوزہ فرشت جناس ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے ترقی پسندیت اس کا مطلب یہ نکلا کہ ترقی پسندیت اور نیچریت ایک چیز ہو گئی یہ ایک اور نام آ گیا ہے برو پانچواں نام آ گیا کتنا یہ قانون قدرت قدیم سے مصادم اور مظاہم رہا ہے نسارہ کے لیے اسی وجہ سے یہ ببائے ستاج کے بار ان کو کھینچ لایا کی طرح مشرقین عربر بعد بعد اجتماع واقع اثرہ یعنی معراج با سر تمسکر آبردہ مجھے انکار بار انکار کر جو عرب والوں نے ایسا فرمانے جو عرب والوں نے نبی پاک کے معراج کا انکار کیا تھا تو وہ بھی اسی نیچریت کی پیداوار تھی حقیقت میں نیچریت کا نتیجہ تھا کیوں؟, کیوں؟, کیوں؟ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ قانون انسان کا بغیر کسی اٹھانے والے کے اسے اوپر کو چلا جانا اور جناب چلا جانا اور آسمانوں کی طرف جانا یہ تو قدرت کے قانون کے اندر ہے ہی نہیں یہ تو نیچر اور فطرت کے اندر ہے ہی نہیں جب یہ نیچر میں نہیں ہے تو یہ ایک شخص چلا گیا راتوں رات ادھر رات اتنا بڑی دنیا بلکہ آپ صلی اللہ خیر جو ان کے سامنے دعویٰ کیا تھا وہ تو صرف اتنا ہی تھا مسجد الحرام ارن مسجد مسجد الحرام سے مسجد افسا تک جانے کا راتوں رات واپس رات رات رات آنے کا انہوں نے کہا ہم مہینہ لگ جاتا ہے یہ راتوں رات واپس آ گیا یہ پیسے ہو سکتا ہے لیا یہ نیچر اور فطرت کے خلاف ہے قانون قدرت کے خلاف ہے جب خلاف ہے تو مالوا یہ ہے ہی نہیں مالوا اسرا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ مہراج کا جو انکار ارب والوں نے کیا تھا وہ بھی نیچری عقیدے کی پیداوار تھی بولو برو کیسی پیداوار تھی اب اتنا بات سمجھنے کے بعد آگے چلو ذرا بات کو ذرا سمجھنا غور سے اب اگلی کڑی ملاؤں گا تو پھر یہ موضوع جو ہے نا آگے تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گا اگلی کڑی کو نیچرگت کا تو آپ کو پتہ چل گیا چل گیا نا کسی چیز کے کسی انسان کے لباس بدلنے سے پڑھو پڑھو کسی انسان کے نام یا لباس بدلنے سے انسان تو نہیں بدل جاتا تو بدل جاتا جائے تو اس کے نام بدلے ہیں یا سائنس سائنس کے جدید اس ماحول کے اندر لباس بدلا ہے باقی وہی ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کو سمجھ نیش یہ سمجھ آ گئی اب اگلی بات یہ ہے کہ اس لوانتی اعت کا محرک اور سبب کیا بنتا ہے اور اس کی غرب غیر کیا ہوتی محرت اور سبب یہ ہوتا ہے کہ جو نقش کیوں اسی ہے شیطان یہ اندر پیدا کرتا ہے کہ اے نفس تو اپنی خواہشات اگر مکمل آزادی کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے پوری کرنا چاہتا ہے تو یہ فکر چھوڑ دے کہ خدا ہے جنرل دوزخ ہے کوئی سزا جزا ہوگی نہ تو کہے میں ہی اب خدا ہوں یہ کائنات ہے بس جو میں کروں گا کروں گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بتا مجھے پکڑنے والا نہیں ہے یعنی دوسرے لفظوں میں نفسانی خواہشات کو مکمل ذہنی فکری آزادی کے ساتھ پورا کرنا یہ اصل اندر سے اس کو کہتے ہیں یعنی دین سے خدا رسول سے پابندیوں سے جان چھڑانے کا ہی لاس تو یہ جان چھڑانے کا ہی لڑکر نفس نے بنا کر دیا شیطان کی مدد سے بے شاید. بے شاید. اب سمجھ آئیے یہ اصل سبب بنا کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آزادی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ہی ایسا رکھو کہ جیسا عقیدے کے اندر کسی طرح کی پابندی نہ ہے یہ سبب بنا یہ شیطان اور نفس کی پیداوار ہے عقیدہ ذہن میں رکھنا یہ کسی تاکیب کی پیداوار نہیں یہ کسی تاکیب کا نتیجہ نہیں یہ بے حد اور شیطانی چیز ہے Bies sir, bies sir. مقصد کیا تھا آزادی کے ساتھ موج میلہ اڑاننا کیا یہ مقصد ہے اس کا ذکر تو کا ہے اب سمجھنا یہ نیچریت کا عقیدہ اسلام اسلام کے دور ترقی آلام وقت اسلامی سلطنتاں حکومتاں اور اسلامی تہذیب کمزوری نو گئی بعد چہسی دور پیدا ہے ان انحتاب کے سوال کے دور چ روانت آئی ہے دنیا تنقید اسلام کے ترقی کے تین دور تھے صحابہ کا ان کا تباتا بہین کا تین دور روس کے تھے ان تینوں دوروں کے اندر اس لونڈی کو مسلمانوں کے گھر میں رہنے کے لیے چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل سکی نیفریت کی لونڈی قانون قدرت والی لونڈی جو تھی طوائفا جو تھی اس ثوائفا کو اسلام کے گھروں میں کہیں جگہ نہیں مل سکی یہ چھوکرے کھاتی رہی یہ ثوائفا گھر گھر آئے جی گلی بازاروں کے اندر یہ جناب جی ٹھوکریں کھاتی زلیل کھوڑ ہوتی جب اسلام کے زوال کے دور آئے یہ سائنسی دور پیدا ہو گیا سمجھو اب اب یہ نیچریت کا مس مرکز اس نیچریت کا مرکز اور مصدر اول پیدا ہونے کی پہلی جگہ اے? وہ یورپ بنا کیونکہ اے? یہ یہودی تھے اپنے باپ دادے پچھلے فندیلوں کی ہراست کو انہوں نے محفوظ کر لیا صحابہ اقرام نے پیر بہیری دا دار گورڈا کانوں نے قدرت کے شخص کو نکال کر بھگا دیا تھا ان فندیری یہودوں نے سارا نے اپنے گھروں میں اس کو چھپا لیا تھا جب یہ دور آیا سینسی قریب ان خنزیروں نے اپنے اس کو اپنے اس کو نکال لیا یا اپنی اس کماشتا داشتا لونڈی کو نکال لیا یا اس چھپے ہوئے خنویر کو نکال لیا جب یہ میدان میں آئے تو جو فرمانا اب نئے سیت سر اٹھا رہی ہے پیدا ہو رہی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے یورپ سے یورپ اس کا مرکز عمل اور مسلح عمل بنا ہے کے اندر توجہ یوں کہیے اس کی نشاتے سانیہ اور پھر پیداوار دوسری اس کی اگر شروع ہوئی ہے تو یورپ کے اندر سائنسی دور کے بعد ہوئی ہے سائنسی دور کے بعد سائنسی دور کی بات ہوئی اب سمجھ نظر آپ کیونکہ سائنس کے دور کے اندر اس نے گھر اٹھایا سائنسی علاقہ اس کا پہلا برکس بن گیا بے شا, بے شا. تو ان کتوں نے یہ کہا کہ اب بھائی جتنے س... یہ یورپی لوگ سائنس دان ہیں اور سائنسی نظریے رکھنے والے ہیں بے شک سینسی نظریے کا مطلب بھی وہی ہے بے شک قانون قدرت رکھتے ہیں بے, بے شک وہی قانون قدرت وہی تحریت وہی نظریت اس کا نام ایک اور بن گیا سینسی نظریہ ترقی پسندیت اس کا نام کیا بن گیا نظریہ اب سینسی نظریہ وہ سینسی نظریہ بن کر آ توجہ ذرا رکھ کرنا تو ان خنزیروں نے یورپیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب تہذیب یورپ جو ہے اس کی بنیاد یہی نیچریت ہونی چاہیے یورپ والوں نے اتفاق اور اتحاد کر لیا ان کی پہلے مذہبیوں کے ساتھ جملوئی مذہبی کہتے تھے بھائی نہیں میچریت نہیں چلانی چاہیے ان کے مذہبی مذہب بس حد کا پیروکار رہنا چاہیے چاہے ان کا غلط ہے جس طرح کبھی ہے لیکن ان خریدوں نے آ جنگ جیت لیشر نیچریوں نے اور یورپ جو ہے وہ نیچریت کی لگ میں آ گیا نیچریت کے ہاتھ میں آ گیا نیچری وہ جو سائنس دان تھے سائنسوں سائنس ماننے والے جو تھے انہوں نے آپس میں اتحاد اور اتفاق کر لیا کس بات پر کہ بھائی اب یورپی تہذیب کی بنیاد کیا ہونا چاہیے نیچریت میں سمجھ نہیں آئی نرد تقریباً سمجھ نہیں آئی اب یور پی تہذیب کی بنیاد کیا چیز بن گئی نیچریت نیچریت اب نیچریت کی ایک اصل ہے حقیقت ہے وہ میں نے بتا دی بے حقیقت والوں ہو گئی بے شک لیکن ایک ہے اس کی فروحات اور شخص بے شک جس جس کی وجہ سے جن فروحات کو ہم یورپی تحزیب کہتے ہیں بے شک وہ نیچریت کی فروحات ہیں دوسرے لفظوں میں نیچریت کی شاخیں ہیں نیچریت کے اعتقاد سے پیدا ہونے والے نظریات جو ہیں جو یورپ میں پیدا ہوئے ہیں وہ یورپ کی تہذیب بنے ہیں وہ کیا ہیں اب نئے سائنسدانوں نے کتوں نے اس بات پر تو اتفاق کر لیا کہ یہ کائنات نیچر کے ساتھ چل رہی ہے فطرت کے ساتھ چل رہی ہے قانون قدرت کے ساتھ چل رہی ہے جس طرح پہلے وضاحت کر چکا ہوں اسی طرح بن چکی اب انہوں نے کہا کہ بھائی علم ہمارے پاس آ گیا سائنس کا اس کا سائنس کا علم آ گیا اور سائنس کا علم کیا ہے اب سائنس کا علم اس کی وضاحت سن لو سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سینسی علم ہے اور سینسی علم یہی کائنات کے جو اربا عناصر ہیں آگ پانی ہوا مٹی سے بنا ہوا جو نظام ہے یہ اس کو تمہارے سامنے اس کا علم جو تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے تجربے اور مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے کائنات کا علم وہ ہے سائنس اور جو ایسا رکھنے والے ہیں وہ ہے سائنس دان تو انہوں نے کہا کہ یہ کائنات تو نیچر اور قانون قدرت کے ساتھ چل رہی ہے اس کے خلاف تو ہو نہیں سکتا اور ہمیں اس کا علم ہے بے اور یہ علم ہم روزانہ ترقی میں ہیں اس کو بڑھا رہے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو رہا ہے اور اس علم کی وجہ سے ہم قانون قدرت جو ہے سمجھو جو قانون قدرت ہے ہم اس پر قبضہ کر رہے ہیں لہذا وہ خدا جو ہے وہ تو رہ گیا ایک طرف وہ تو ہو گیا کب کب اصل اب اس کی اب کائنات کے چلانے کا جو کام ہے وہ آ گیا سائنسدانوں کے ہاتھ میں جو آ گیا تو آ گیا جو نہیں آیا وہ آ رہا ہے کیونکہ ترقی یافتہ ترقی پذیر بھئی ترقی کر رہے ہیں مشاہدے دن ب دن تجربے نئے ہو رہے ہیں تو مشاہدے اور تجربے کے ساتھ حواس کے ذریعے ہمار سے دائرا جو ہوتی ہے ان کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے یہ دن ب دن ترقی کر رہا ہے لہذا قانون جو کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے قانون قدرت کے ساتھ اور قانون قدرت جو ہے اس کا علم سائنس ہے اور وہ سائنس ہے ہمارے پاس تو قانون قدرت آ گیا ہمارے ہاتھ میں اگر نہیں آیا کچھ تو چند دنوں تک آ جائے گا یہ باتیں آپ سکول میں پڑھیں گے اور پڑھی ہوگی آپ نے پڑھی ہوگی ہوں گی, کتابوں yes, کے اندر بھی بند ہو جائے گا یہ بھی ختم ہو جائیں گے فلاں ہو جائے گا زندگی جو ہے بالکل محفوظ ہو جائے گی فلاں یہ کتے جو بکواس سکولوں میں لکھتے ہیں اور یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو اس کا یہی مطلب ہے کہ قانون قدرت کان, کائنات چل رہی تھی نیچر اور قانون قدرت کے ساتھ تو قانون قدرت آ گیا سائنس دانوں کے ہاتھوں میں اب جب قانون قدرت سائنس دانوں کے ہاتھوں میں تو کائنات آ گئی کان سائنس دانوں کے ہاتھوں میں لہٰذا اور سائنس دان ہیں یورپ میں باہر تو سائنس دان ہے نہیں جب یورپ میں ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب سائنس دان خدا ہے وہ بھی اور پھر وہی سائنس دان یورپی جو ہے وہ خدا ہے کیونکہ سائنس ان کے ہاتھ میں ہے اور سائنس کی وجہ سے قانون قدرت ان کے ہاتھ میں ہے تو قانون قدرت پر قبضہ ان کا ہو گیا جب ہو گیا آپ جو وہ چاہیں گے وہی وہ کچھ ہوگا جو وہ بتائیں وہی وہ کچھ کرو جو وہ سنائیں وہی وہ کچھ سنو جو وہ بتائیں وہی وہ کچھ مانو یعنی ادھر ادھر مت ہونا لہذا اب سائنس دان اس دنیا کے بن گئے خدا توجہ اور سائنس اس خدا کا ہو گیا علم اور قانون قدرت وہ کائنات کا نظام ہے وہ ان کے آگیا ہاتھ میں لہذا ان کتوں نے یہ نظریہ دیا کہ اب کائنات اگر چل سکتی ہے تو صرف سائنس دانوں سائنس دانوں کے سائنس والے علم اور ان کی تہذیب اور ان کے نظام کے ساتھ چل سکتی ہے اور وہ یورپ والوں نے دی ہے سارا کو یورپ والے یورپ کے اندر ہیں لہذا یورپی تہذیب سے ہی دنیا چل سکتی ہے اور رہ سکتی ہے اب اور کوئی طریقہ نہیں ہے اب سمجھ آئی ہے یہ اب نیچریت نے ان شیطانوں کے اندر یہ پھونکا نیچریت کے عقیدے نے ان لانتوں کے اندر یہ پھونکا کہ اب تم یہ خود سمجھو اور لوگوں کو سمجھاؤ اس بات پر لوگوں کو لگاؤ کہ بھائی کائنات ہے قانونِ قدرت کے تابے خدا کے تابع نہیں اسباب کا جو سلسلہ ہے دینی نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو اس کے تابے ہے اور وہ سائنس کے تابے ہے اور سائنس سائنس دانوں کے ہاتھ میں ہے تو سائنس سائنس دانوں کے ہاتھ میں اور قانون قدرت سائنس کے ہاتھ میں تو قانون قدرت سائنس دانوں کے ہاتھ میں لہذا قانون قدرت جن کے ہاتھ میں خدا ان کے ہاتھ میں لہذا وہ تہذیب دے تو حاصل کرو وہ تعلیم دے تو حاصل کرو اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی اب ان لانتی نے نیکی بتی خیر و شل جنت دودھک سب اپنے ایک مخصوص نظریات والے بنا لیے یہ سمے ہے نیکی کے علاوہ ادھر بھی استعمال ہوتے ہیں ریسک ادھر بھی ہوتے ہیں ہار تہذیب کے اندر ہوتے ہیں نیتی فطیب کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں خیر و شر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جنگت اوزت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اب یورپی کتے جو لادیلا مذہب توجہ انہوں نے لادیلا مذہب لا دین تہذیب کی بنیاد ڈال دی کیسے ڈال دی انہوں نے کہا جب خدا ہی نہیں کیئنات کے ساتھ تعلق رکھنے والا خدا نہیں ہے کیئنات کو چلانے والا رب نہیں ہے ابتدار سے بنا کر علیحدہ ہو گیا یہ سارا سلسلہ یہ خدا کا محتاج جب نہیں ہے تو وہ کون ہے خدا جو اس کی وحی ہو جو اس کی کتاب ہو اس کی رہبری ہو اس کی تعلیم ہو اس کا نظام ہو وہ سارے پاسے کرو یہ نبی لوگ پاگل ہو نوز بلّہ یہ سب پاگل ہیں یہ جو مذہبی لوگ ہوتے سب پاگل اب کیا کرو کائنات کا نظام چلانے کے لیے لازمی بن جاؤ کیا مطلب اب کا نظام جو سیاست ہے وہ بھی دن سے الگ چاہیے جو سیاست ہے الگ ہونی چاہیے دن سے الگ چاہیے جو معاشرت ہے سیاسی نظام بھی الحداؤ معاشی نظام بھی الحد لاؤ معاشرتی نظام بھی تعلیمی نظام بھی یہ سب عیدہ کر لو لے کر اتنا کرو اگر کوئی جنونی مذہبی جنونی دینی جنونی اپنے مذہب اور دیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا جا تو اس کے ساتھ بھی لڑنا جھگڑنا ہے کرنا ہے یا اپنے آپ کے مفادات کو نقصان پہنچانا ہے لہذا ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو ان کو کہو ان کے اندر تم دخل نہ لو باقی جو تم کرتے ہو کرتے رہو اور یہ سمجھو کہ ان کے تباہمات ہیں ان کے یہ یہ خیالات ہیں یہ جھوٹے ان کے اپنے کس سے ہیں اسی طرح لوگ پڑانے دوانے میں رہے اور آپ بھی چل رہے ہیں کر رہے ہیں کرتے چلتے رہے کوئی حق نہیں تو لانتی آپس کے اندر منسوخ جوڑا مذہبی جنونی مذہبی کو کہنے لگے یہ جنونی ہے ان کو مت چھیڑو اپنے لانپی اصولوں کو مت چھوڑو اللہ تکبیر تقدیر تحقیق حضرت علامہ مفتی مفتیفاق زندہ بادی بچہ یہ زدی بچہ ہے بہت اچھا یہ مذہبی جنونی زدی بچہ ہے بچے کو اس کو اہمیت نہ دو یا وی وا لو کی مطلب جیڑی کھیت منگتا ہے وہ دے دو چھنکھنا منگتا ہے چھنکنا دے دو کی مطلب یہ آندہ ہے جی مسیح بے تو بڑھا دو کے بچے مسیح کو چھنکنا سمجھتے ہیں مدبی کا وہ سمجھ نہیں آ رہی آپ نے جو تھا یہ تھانے میں مسجد ہے یہ مذہبیوں کا انہوں نے کھلونا بنایا دیشن, دیشن. دیشن. جو کچہری کی مسجد آئے, مذہبیوں ہے. ہے مذہبیوں کا کھلونا ہے دیشن. جو مدرسہ ہے مذہبیوں کا کھلونا ہے کہتے ہیں آپ ان کو پابند کر دو کہ ہمارے کاموں میں دخل نہیں دینا <سلام> ورنہ امتیاح پسند ہو جاؤ گے <سلام> اگر تم ختم کرنے کی سوچو گے تو دہشت گرد, <سلام> <سلام> گرد ہو جاؤ گے اگر جارحانہ <سلام> طریقہ اختیار کرو گے تو دہشت گرد ہو جاؤ گے اگر بیان بھی تم نے جارحانہ انداز میں <سلام> کر لیے <سلام> <سلام> تو پھر بھی تم دہشت گرد ہو گے جس طرح کہ مجھ پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئیں حالانکہ میں نے بندے نہیں مارے محل اس وجہ سے کہ میں نے انداز یہ اپنایا کہ میں نے کہا یہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خنزیر یہ, لا دین, یہ لانتی یہ دین انسان کے دشمن ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے جی یہ لانتی فتنے باز ہیں فسادی ہیں مرتدین ہیں فلان فلان ایسے الفاظ جو بولتا تھا انہوں نے کہا کیا ہے یہ ماشا. ماشا. ماشا. اب سمجھ آ گئی ماشا. ماشا. ماشا. ماشا. سبحان اللہ سبحان تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی تہذیب مغرب تہذیب یورپ جس کو کہتے ہیں اس کا یہ خلاصہ بناؤ کہ نیچریت تو اس کی بنیاد ہے نے سر. نے سر. نے سر. وہ تو تنا ہے مڈ ہے او دے اوتے ہن جہی عمارت انہیں قائم کی تہذیب کی تھی نیٹ کی وہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے نیٹ کا نظریہ سنا تھا نیٹ شے کا نظریہ بتایا تھا نا تو نیٹ والا نظریہ کہ بھئی انسان وہی ہے جس کے پاس طاقت ہو بے شک طاقتیں تین ہوتی ہیں قانونی افرادی اور مالی بے شک ان کے حاصل کرنے میں جو کام فائدہ دے مدد دے وہ کیا ہے نیکی, نیکی, نیکی اور ان کے حاصل نیکی نیکی کرنے کے اندر جو رکاوٹ بن جائے آئی آئی وہ ہے برائی, برائی, برائی چاہے خدا کا فرض ہے چاہے اسلام کا وہ فرض ہے جو نیکی, جو نیکی ہے تو یہ ہے جو برائی آئی ہے آئی تو وہ ہے کیا مطلب ایسی وانتی طاقتیں شیطانی حاصل کرنے میں اپنے شیطانی مفادات کو حاصل کرنے میں اپنے شیطانی فرونی تاغوتی مفادات کو حاصل کرنے میں کوئی برائی بڑی سے بڑی حد تک کوفر و شرک جو ہے وہ بھی اگر مدد دیتا ہے تو سمجھو فرض ہے اگر بڑی سے بڑی نیکی رکاوٹ بن جاتی ہے چاہے وہ حج کعبہ بھی ہو کہ جنت کیا ہے یہ تو نیکی آ گئی خیر و شارو ہو گیا ان کتوں کے نزدیک جنت خود کی کیا ہے دوزک غریبی ہے جب یہ مفادات حاصل نہ ہو سکے تو غریبی تنگ دستی یہ دوزق, دوزق ہے دوزق بے شک فراغ دستی وسط اور جنت کے مظاہر ان کتوں کے کیا ہیں ان کے دفاتر بے شک جنت کے مظاہر سن لو مرو یہ آ... آ... سرکاری غیر سرکاری کلب جہاں پر جس کو ڈانسر آ... آ... آئی ایم ڈسکو ڈانس ہے ماں ناچ رہی ہے بہن نیچے ہے باپ اوپر ہے باپ نیچے ہے بہن اوپر ہے بھائی اوپر ہے بھائی نیچے ہے زہیب ناچ رہا ہے ذہیب حسن ناچ رہا ہے وہ کون اس کی نادیا ہے یہ سب کلب اور شین ماہال ان کے جنت کے مظاہر ہیں اسی وجہ سے یہ کتے کے بچے ساری کوشش جو کرتے ہیں سارا دن عمل کرتے رہتے ہیں جنت کا عمل ان کا کون سا ہے وہی مال اکٹھا کرنا وہی طاقت اکٹھی کرنی وہی اپنے پاس سرمایہ سارا اکٹھا کرنا سب چھوڑا یہ سارا اکٹھا کر کے شام کو جب یہ کہتے ہیں زندگی کی شام ہونے لگی ہے تو داخل ہو جاؤ جنت میں کسی کلب میں گھس جاتے ہیں کبھی کسی بھی آپ کسی تفریح کا پارک میں چلے جاتے ہیں کبھی کسی پارک میں چلے جاتے ہیں یہ سب ان کے اور سوسائٹیاں جو ہوتی ہیں سوسائٹیاں ان کی جنتیں بنی ہوئے مسلماناڑوں پر جاتا ہے اور قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ نیچری طبقہ ہے، ان, کی مساجد اپنی ہے ان کی جنتیں اپنی ہے اگر یہ جنت کا نام لے تو یہ نہ سمجھنا یہ اسی جنت کی بات کرتے ہیں نہیں، اگر یہ دولت کا نام لے مت سمجھ یہ اسی دولت کی بات کرتے ہیں جس کی مسلمان کرتے ہیں اگر یہ نیکی بدی کی کرے تو مت سمجھ, سمجھنا کے لیے اسی نیکی بدی کی بات کرتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کی شریعت کے اندر نیکی بدی ہے نا ان کا نظام اپنا ان کی تعلیم اپنی ان کی تہذیب اپنی ان کی جنت اپنی ان کی دولت اپنی اور مجھے کہنے لی دیجئے ان کی نیکی بدی نفع نقصان خیر و شر سب کو جپنا ہے مسلمانوں کا سب کو کچھ اپنا لندن میں سر سیاح صاف کہہ رہا ہے جنت تو ہم لندن میں دیکھی وہ کہتا ہے سر سید جگہ جگہ پر کہتا ہے لندن جنت ہے تو لندن اسی وجہ سے علامہ اقبال نے جنت کی اپنا لندن کی گوری گشتیاں جو ہیں ان کو ان سکولوں کی ہوریں کہا یہ ہمارے دعوے پر دلیل ہو اور ہر سال ہمارا اقبال کہتا ہے یہ ساری ہری میں مغرب اقبال نے صاف بتا دیا کہ مسلمانوں کا حرم کعبہ ہے وہ مکہ شریف کے اندر ہے لیکن سکولوں کا حرم وہ یورپ میں ہے یہ زائرانری میں مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناش رہے اقبال کہتے اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سکولی کتے جو ہیں ان کا حرم کعبہ نہیں ان کا حرم یورپ میں ہے ان کا حرم یورپ میں معلوم ہوا ان کا کعبہ اور ہمارا کعبہ ان کا خدا طبیعت قانون قدرت ہمارا خدا قانون قدرت کیا ہے ہمارا کا خدا اس کائنات کا خالق قادر ہے جو قادر مطلق ہے جو ہو رہا ہے اس کی قدرت علم و حکمت کے مطابق ہو رہا ہے اب بھی فائل مختار ہے بے شاید شاید بے جس طرح چاہ رہا ہے اسی طرح کر رہا ہے جس طرح چاہے گا اسی طرح کرتا رہے گا جب چاہے گا اس کو روک دے گا جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا جب چاہے گا اس کو مٹا دے گا جب چاہے گا وہ نظام قائم کر دے گا بے تو بے ان کا خدا توجہ رکھنا ان کا خدا کونیا ان کا خدا جو ہے نا وہ وہی قانون قدرت دوسرا لفظوں میں مادہ مادہ توجہ ان کا خدا مادہ ان کا خدا دنیا ان کا خدا زمانہ ان کا خدا دہر ان کا خود سمجھ آ گئی ان کے خدا نیچر ان کا خدا فطرت خالق نہیں توجہ ان کا خدا اور اب ان کا جس طرح خدا اور اب ان کا جو خدا اور ہے تو اس خدا کے نبی بھی ہوں گے جس طرح کے ہمارے خدا کے نبی ہیں ہمارے خدا کے نبی ہیں تو ان کا خدا وہ جب دنیا ہے تو اس خدا کے نبی سائنسدان ہے سکولی کتوں کے خدا کے پیغمبر کون ہیں سائنسدان ہماری وہی قرآن उनकी वही सैंस उनकी वही क्या है हमारा हरम का उनका हरम लंदन उनका हरम लंदन का लेटरी ہمارا ہماری کتاب قرآن اور کی کتاب سینس والی سینس لکھیو یہ ان کی کتاب ہے اس منور ہماری عبادت نماز روزہ حج تک اللہ رسول کی بات اور ان خبیسوں کی عبادت کیا ہے دنیا دنیا کا یہ جو ہے اس کے حاصل کرنے کے اندر جو محنت کرتے ہیں کہ بچے چاہے وہ ماں کو زنا پر لگا کر ہے چاہے بہن کو گشتی گشتی بنانے کے ساتھ ہے چاہے دفتر حرام حرامزدگی کے ساتھ ہے چاہے جھوٹ فراڈ کے ساتھ ہے چاہے جس طریقے کے ساتھ بھی ہے جو دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ ساری ان کی عبادت ہے ان کی کی جنتیں وہی وہ ہیں جہاں پر اس عبادت اس عبادت کے ذریعے کمایا ہوا مال خرچ ہوتا ہے اور پھر یہ کھاتے پیتے عیاشیاں باتیں ہیں یہ انوانتیوں کی جنتیں ہیں وہ کون ہیں وہ جناب سیرگاہیں ہیں وہ پارکیں ہیں وہ سوسائٹیاں ہیں وہ جناب جی کلب ہیں وہ سینما ہال ہیں وہ مختلف جناب جی ایسے ہیں جی بد حال ہوتے ہیں جن کے اندر جا کر وہ, وہ, وہ, ان کی کیا ہیں? وہ جنتیں ہیں تو میرے بھائی یہ عبادت کا ہے ان کے دفاتر رہیں وہ جنتیں ہیں وہاں پر جا کر جدا حاصل کرتے ہیں <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> نیچری کتوں کی عبادت گاہیں توجہ اسلام کا نظام نہ سرمایہ داری نہ اشتراکی نیچریوں کا نظام معاشی نظام جو ہے وہ سرمایہ داری ہے اسلام کا نظام نہ اشتراکی ہے نہ سرمایہ داری ہے اسلام کا معاشی نظام بھی اسلامی ہے نہ وہ سرمایہ ہے نہ اس طرح کی آ رہی اچھا توجہ بھائی نبیوں کے بارے ہوتے ہیں ہمارے نبیوں کے بارے خلیفے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب ہے صاحب سماج آ گئی ماؤ ان کے علماء مشائق کون ہیں ان کے علماء مشائق سکولی پیر سکولی ملا پروخ ہے یہ ان کے علما مشائق ہیں جو حضرات سائنس دانوں سے پھیل جاتا ہے یہ ان کے کیا ہیں علماء مشائق ہیں کسی وجہ سے سید اکبر حسین حکین نے پہلے کہہ دیا بزرگان ملت نے بزرگان ملت نے کی ہے توجہ کمی پر رہیں گے نہ عالم نہ عابد بزرگان ملت نے کی ہے توجہ کمی پر رہیں گے نہ عالم نہ عابد ترقی دی ہوگی اب روز افزو علی گڑھ کا کالج ہے لندن کی مسجد ہر چیز الگ ہر چیز اللہ ہے ان کی خلانات ہیں ملاؤں پر کہ جو ایسی دو نکیزوں کو آپس میں جمع کر کریں خیر یہ تو آگے چل کر یہ ابھی نہیں چھیڑتا اس بات کو آگے چلوں گا تاکہ موضوع میں لطف جو ہے وہ برقرار رہے گا ربت برقرار رہے ربط برقرار رہے ربط میں ہی سارا راز ہے اب سمجھنا گرا بزرگان ملت نے کی ہے توجہ بزرگا نے ملت کس کو کہا ہے وہ لانسی پیچھے جو روپیے بزرگ نے ملت رکھی ہے سمجھ کمی پر رہیں گے نہ عالم نہ عابد عالم عابد کر کو کہا ہے یہ پروفیسر ہے یہ ڈاکٹر ہیں وہ لفا بشائق ہیں یہ ان کے کمی پر رہیں گے نہ عالم نہ ترقی دین اب دین نیچری خدا دن کا گیا سب ترقی دین اب دین کی کون سا دین نیچریوں کا وہ کون سا دین جو لا دین ہے ترقی ہوگی اب روز افجو اکبر کہتے ہیں اب دین لندن کی روزانہ ترقی ہوگی کیوں ترقی دی ہوگی ابروز افضو علی گڑھ کا کالج ہے لندن کی مسجد علی گڑھ کا کالج لندن کی مسجد ہے ادھر عبادت ہو رہی ہے ادھر روزانہ درس در تدریس ہو رہا ہے اولما بشائف پیار ہو رہے ہیں ادھر سے پھر عالم مشاعط بن بن کے جب نکلتے ہیں تو سارا آغا خان ہے کچھ سارا سید ہے سر سید کہتا ہوں کوئی مسٹر جنا ہے کوئی کون سا ہے کوئی کون سا ہے یہ سارے جو نکل رہے ہیں یہ سب ان کے اولما اور مشاعت ہیں بولو بولو ایوب صاحب بھٹو صاحب ہیں جی ہاں جی زبداری صاحب یہ سب یہ بزرگان دین ہے ان کے ان کی تعظیم فلسٹ تکویر اسمبلی ان کے علماء مشائق جو ہوتے ہیں نا ان حرامزادوں کے جمع ہو کر جمع ہونے کی مجلس سے مشاورت مجلس مشاورت ہے ہاں جی ہمارے جو حرامزاد پیچھے نبی بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر ہو سائنسدان بغیرت وہ جو پیغام بدے رہے ہیں ان کے اندر یار غور فکر کرو کیا رکھنا چاہیے کیسے رکھنا چاہیے کیسے چلانا چاہیے کیسے بنانا چاہیے, چاہیے، آگاہ وہی آج سمجھ آئیے یہ حرامزادوں کا یہ محل ہے حرامزادے جو کتنے ان حرامزاد لماؤ میں شاید انگریز کے جو اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اسمبلی ان کے جمع ان کو مجلے سے یعنی کیا مطلب شوری ہوگہ سبلی کہ اس کو پارلیمنٹ کرتے منٹ پار دینٹ کیا پار گیا ہو رہا ارے بھائی سن لو وہی تو آخر ضرور ہے دیکھا جائے حادی رب العالمین ذات پاک نے سلسلہ دلالت اور کبراہی جو ہے اس کو وابستہ کر رکھا ہے کے ساتھ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کے پاس اللہ کی باز ہوتی ہے اور سائنسدانوں کے پاس شیطان کی بازیا نجو خون الا ہمارا رب العالمین فرما رہا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں معلوم ہوا سائنس دان ضرور ہے مگر <تصف> شیطان کا شیطان وڈا اس ان کا خدا ہے اصل یہ اس کی بحالی اور فرق اس کے فرما بردار ہے اب سمجھ آئیے تو پیچھے آپ وہیں ساری بات بتا دی اچھا ہمارے مدارس اسلام والے اللہ کے مدارس نیچروں کے مدارس جن کے اندر ان کی وہی آتی ہے وہی آتی ہے بلواستا اور پھر پڑھائی سکھائی جاتی ہے لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے جیسے توحید کی سید لمبی سے آتی ہے اللہ علیہ وسلم کسی طرح شرک کی اور لانت کی داریت کی اور نیچریت کی یہ کہاں سے آتی ہے سائنس لانوں کی طرف سے آتی ہے سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے مدشار مدشار ان کے مدارس اور ہو گئے ہمارے مدارس مدشار اور مدشار مدشار مدشار اگر ہمارے کسی مدرسے کے اندر ان کی وہی مل جائے تو سمجھنا پھر یہ مدرسہ بھی ان کا ہے نام چاہے ہمارے کا ہوگا کام ان کا ہوگا پھر چاہے مدرسہ نظامیاں ہو سبحان اللہ سمجھو یہ وہ پولیس حضرت خدا جو ہے اس کی بہادی طرح آ گئی ہے اب بابا جی اس کے وارس بنے ہوئے ہیں اب یہ نبیوں کے وارس نہیں رہے پہچانو پہچانو ہاں پہچانو میرے بھائی توجہ کرو برا وہ علیحدہ نظام ہے یہ علیحدہ نظام ہے نظام بتا رہا ہوں دو تہذیبیں بتا رہا ہوں اور باقی دو تہذیبوں کا آپس میں تصادم ہے ٹکراؤ ہے ملشد ملشد ان کا خدا اور ہمارا خدا اور ان, او ان کی بعض اور ہماری بحج اور ان ان ان سمجھو ذرا کرتے جاؤ ان کی بحج اور ہماری بحج اور ان کا حرم اور ہمارا حرم اور ان کے نبی اور ہمارے نبی آم آم ان کی عبادت اور ہماری عبادت اور ان کی عبادت گاہیں اور ہماری عبادت گاہیں ان کی تہذیب اور ہماری تہذیب توجہ ذرا اب جناب جی ان کا ان کا سیاسی نظام اور ہمارا سیاسی نظام اور ان کا معاشی نظام اور ہمارا معاشی نظام اور ان کا معاشرتی نظام اور ہمارا معاشرتی نظام ان کا انتخابی نظام جمہوریت ووٹ کی لانت ہے ہمارا نظام اور شیطان نے تمام شیطانوں کو تمام شیطانوں کو تمام رحمان کے بندوں کے برابر کر دیا شیطان کو خدا کے برابر نبیوں کو کافروں کے کافروں کو نبیوں کے برابر یہ ووٹ کی لانت ہے اور ہمارے اسلام نے ایسا فرق رکھا کہ خدا کے مقابل کو آ نہیں سکتا نبیوں کے مقابل کو آ نہیں سکتا جب مقابلے میں نہیں آ سکتا تو گنتی کو کیا کریں ادھر تو مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا مقابلے میں جو کہے آ سکتا ہے کافر ہے ادھر تو مقابلے میں آنے کا عقیدہ رکھنا ہی شرک ہے اور ادھر برابر کر چکے ہیں برابر کرتے ہیں تو بدلاؤ مقابلے میں لا کر پھر خدا کو شیطان کے برابر شیطان کو خدا کے برابر کافروں کو نبی سید المیا کے برابر ایک طرف ابو جہال ایک طرف رسول اللہ ووٹ دونوں کے برابر فیصلہ دونوں کا برابر کیونکہ ووٹ کہتے عقل کے فیصلے کو تو رسول کا فیصلہ اور جب ابو جہال کا فیصلہ ایک تو عقل علم برابر ایک ہو گیا تو ایمان سے بتاؤ کہ ایسی مساوات اور برابری کا اعتقاد رکھنے والا وہ مسلمان حید کافر کی لعنت یہی ہے معلوم ہوا ان کا طریقہ انتخاب اور ہمارا طریقہ انتخاب کیا غوثیہ اسی وجہ سے ہمارے اقبال کہتے ہیں تیری ہری فہجار فرنگ بولو بولو مرو کہتے ہیں میری حریف ہے یارب سیاست فرنگی کیا بات حریف کہتے ہیں مد مقابل کو رب کے مقابلے میں جو کسی کو ماننے والا ہے مشرق इकबाल ने इसको हरीफ का मालूम है इकबाल कह रहे हैं ये जमूरियत वाले सारे तेरी हरीफ है यार मगर है इसके पुजारी फ़कट अमीर गरीब कदी वोटों के ने जिन्हें अमीर कुत्ते हो सारे वही आगे भाजपा जी के वारो वारी سمے لگی ایتوار پچھلی بار فلانا جوئے باد جت کے ابھی جوا کی میں جتاں گا اے حرام زادے جوئے بات سٹے باد لانتی ایک کروڑ مانگا دس کروڑ کما گا یہ لانتی مگر ہیں اس کے پجاری فقط رئیس بنایا ایک ابلیس آپ سے تنا یا ہاتھ سے اس نے تو سد ہزار اور پلیس दो निजाम से दो तहजीबा आगे हाराड़ा पुत्र एसा दुम اور تہذیبوں کے تصادم پر تو فرنگیوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں انہوں نے کہا اگر ہمیں ڈر ہے تو اسلام سے ہے کیونکہ اس کا سب کچھ علیحدہ ہے ہمارے اس کا پورا نظام ہے زندگی کا اسلام نظام حیات ہے پوری زندگی کا ضابط ہے حیات ایسے انہوں نے کہا ہم نے مقابلے میں اپنا سب کچھ دیا ہے انہوں نے اپنا دیا ہے تو ٹکرانے کی اگر کوئی صورت ہے تو ان دو کے اندر بن سکتی ہے لہذا خطرہ ہے تو اسلام بے شک بے شکی صحیح پہنچے ہیں وہ لیکن افسوس ہے یہ جو یہ حرامی بیٹھے ہوئے ہیں شیطان انگریزی نیچری ملا ان خنویروں نے سب کچھ ایک کر رکھنا وہ دو سمجھتے ہیں انہوں نے لاکھوانا شکر سے کہیے اب اگلی بات کو سمجھو یہ تو نظام کو متعلق سارا بتا دیا بے شک نظاموں کی وضاحت ہوتی ہے کانگریس کے سارے نظام کی بنیاد نیچریت بنی تھی اوپر شاخیں ہیں اب جتنی باتیں اس کی آگے نکلی ہیں نا نیچریت سے پیدا ہوئی ہیں تو نیچریت کے خان سے اس کی تحریب کی جتنی باتیں نکلی ہیں یا التظام کفر بنتی ہیں یا لدو میں کفر کم از کم گمراہی بنتی کروڑ لہذا ان کو رکھنے والا یا پکا کا پھر یا فوکہ کے نزدیک کا پھر یا کم از کم گمراہ ضرور ہوگا کروڑ لہذا کسی بھی نیچری کو یعنی کیا مطلب کہ نیچریت کے, کے فروحات میں سے کسی فرا کو شاخوں میں سے کسی شاخ کو یا کیوں کہہ لو یورپی تہذیب میں سے کسی ایک جج کو رکھنے والا سنی نہیں کہلا سکتا پہلے نمبر پر ترقی کریں تو سر سوور کی طرح کافر اعظم کہیں گے یورپی تعزیب کے کل کو رکھنے والے کو کافر اعظم کہیں گے رہا جز کو رکھنے والا پھر جز کو دیکھیں گے جز التاہ میں کفر بنتا ہے تو پھر بھی کافر کہیں گے میں کفر بنتا ہے تو پھر احتیاطاً اس کو کفر پر فتوا اس کا دیں گے دیشتر. اور کہیں گے توبہ کر لے دیشتر. اور پھر آخری درجے نچلے میں پہنچیں گے تو کم از کم حضرت کو گمراہ ضرور کہیں گے آپ کو وہ انتیسویں جلد فتوا رضبیا کے اندر انتیسویں جلد امام احمد رضا کا فتوا سمجھا سمجھ جائے گا جو آپ نے فرمایا سنیوں کی بیس نشانییں بتاتے ہوئے پہلی نشانی بتائی کہ سر سید احمد خان علی گڑی اور اس کے مطابق ان سب کو سبحان, سبحان جن اللہ, جن اللہ جب متبعین ہوں گے سبحان اللہ تو اللہ یہ اس وقت بھی متبعین پورے شمار ہوں گے جس وقت عقائد کے اندر اس کے ساتھ متحد ہو جائیں گے نظریات کے اندر اس کے ساتھ متحد ہو جائیں گے دیشت دیشت دیشت یا اسی طرح کا التداء کفر والا نظریہ رکھ لیں گے جیسا یہ سمجھے کہ دین کا تعلق سیاست کے ساتھ نہیں یا دین کا تعلق معیشت کے ساتھ نہیں یا دین کا تعلق محشت, تعلق معاشرت کے ساتھ نہیں جو یہ نظریہ رکھنے والا ہے وہ التظام کفر کرتا ہے مرتدہ اسلام سے خارج ہے چاہے یہ جی جی نظریہ رکھتا ہے سب سید کی طرح کہ اسلام حکومت کا حق صرف انگریزوں کو ہے یورپ والے ہی حکومت کر سکتے ہیں دنیا پر ان کی حکومت سرا سر حمت اور برکت ہے جو آدمی جو آدمی اس کی حکومت کے خلاف ہو اس کو مارنا فرض ہے وہ کسی کام کا نہیں سرکھر کا یہ نظریہ تھا انگریز بھی یہی کہتا ہے اس کا اصل مقصد اب اس کا اپنی حکومت ہے قائم کرنا ने اپنی ने حکومت قائم کرنا نیچریت کو اس نے اس وجہ سے اپنایا وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس نچریت کے عقیدے کی وجہ سے وہ اپنی حکومت دنیا پر قائم کر سکتا تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ دین بنیں گے بے دین خجب خدا, خدا کو سمجھیں گے اس کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں معطل ہے جب ایسا نظریہ پیدا ابتدان کر دوں گا تو پھر لاد مجھے خدا مجھے نبی مانیں گے دنیا کو خدا مانیں گے میری حکومت خود بخود قائم ہو جائے چلتی رہے گی پھر کوئی اس کو ختم کرنے والا نہیں ہوگا خیر مقصد یہ ہے کہ لانتی نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے یہ فتنہ اور سازش جوڑی یہ فتنہ اور سازش جوڑی جوڑی, جوڑی کے یورپی تہذیب اور تعلیم پیش کرو تاکہ میری حکومت قائم رہے مے مے شک شک مے شک حکومت لادم جدین بن جائے اکثر اس کا مقصد بات کو سمجھنا اب میں نئے رنگ نئے انداز میں سمجھا دیتا ہوں سن لو انگریزوں کا مقصد داڑھی رکھنا نہیں داڑھی مڑانا نہیں داڑھی منوانا نہیں داڑھی رکھنا نہیں شلوار پہنانا نہیں پینٹ پہنانا نہیں مسجد گرانا نہیں مسجد گرانا نہیں مسجد بنانا نہیں ان کا مقصد اصل اپنی حکومت قائم کرنا ہے اپنی حکومت قائم رکھنا ہے اب ان کی حکومت قائم رہے داڑھی کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں فضلہ جیسے سر سور کی داڑھی رفیق تارن کی داڑھی ٹھیک ہے پتہ نہیں کتنے سائنسدان ہے جن کی داڑھی ہے رہ مینڈ والے کی داڑھی ساپ سے والے کی داڑھی ڈاکٹر ساحل کی داڑھی یہ داڑیاں اس کو لڑتی تھوڑی ہیں یہ وہی داڑیاں مگر جب دلتا کیوں سن وہ مسجد بنانے کے لیے تیار ہے مدرسے کا سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور تیرے شلوار قمیص اور پگڑی کا پیسہ دینے کے لیے بلکہ سلوانے کے لیے تیار ہے لیکن تم اتنا بات کہہ لے اتنا اعتقاد کر لے کہ بھائی انگریز کی حکومتیں جو چل رہی ہیں دنیا میں تمہارے پاکستان اے میں اے سعودیہ اے کے اندر ایران کے اندر جدھر جدھر بھی چل رہی اقوام متحدہ کے ساتھ یہ سب حکومتیں ٹھیک ہیں اور ہم اپنے بچے پڑھا کر اس میں ملازم بنانا چاہتے ہیں ہم خطیب لگنا چاہتے ہیں مولوی خطیب لگنا چاہتے ہیں ہاں جی کہ میں اپنے بیٹے کو باب میں خطیب بنانا چاہتا ہوں وہ کہے پولیس میں خطیب بنانا چاہتا ہوں وہ کہے فوج میں امام بنانا چاہتا ہوں ہاں جی یہ سب وہ کہتا ہے یہ مولوی کدھر گم رہا ہے یار یہ تو ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا ہاں وہ کہتا ہے حضرت جی بیٹا جی حضرت جی کتنا خرچہ چاہیے تو سیمینار چلیے سارا بندوبست ہم کر لیں گے کیا بات تیری توحید تو ہمیں لڑتی نہیں ہے کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے رہے مسلمانوں کی توحید کے اندر خدا کا حکم چلتا سبحان اللہ لیکن یہ تو مسلمان عجیب آیا حضرت ہے تو ایسی توحید کر بتانے آیا کہ نظام انگریز کا اطاعت انگریز کی فرما برداری انگریز کی اور توحید خدا کی تو کیسا لانتی ہے اے ہماری حکومتوں کے لیے دعا تو کرتا رہے تیرے اجتماع کے بندوبست ہم کرتے رہیں گے بے شک اے سبز پگڑی والے ہاں ہماری حکومتوں کے لیے دعائیں تو کرتا رہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کے لیے حفاظت یا اللہ یہ جتنے حکومت والے ادھر آئے ہوئے ہیں سب کو برکتیں نہیں بلکہ بطور لطیفہ اس بات کو بڑھا دیتا ہوں وہ آ جاتے ہیں حضرت کی دعا میں شریک ہوتے ہیں حضرت دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ آسمان پر تو آ ہی گیا ہے اب نیچے بھی آ جاؤ تیرے پاؤں پکڑے تیری گود میں لیٹے جب تک تو نہ مانے تجھے نہ چھوڑیں اب جتنے آئے ہوئے ہیں توجہ جتنے آئے ہوئے ہیں وہ رب کی ماننے والے نہیں ہیں وہ رب کو منوانا چاہتے ہیں انہوں نے دیکھا توجہ سبحان سبحان اللہ اللہ زرداری آیا ہوا ہے زرداری کے خلفائے آئے ہوئے ہیں گنجے آئے ہوئے ہیں گنجیا کے خلفا آئے ہوئے ہیں خلفا جانتے ہوئے گنجے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں ان کے خلفا آئے ہوئے ہیں سب شامل ہیں حضرت کے اجتماع کے اندر دعا کے اندر آمین کر رہے ہیں حضرت دعا کر رہے ہیں جب تک تو نہ مانے تجھے نہ چھوڑے جب تک تو نہیں مانے گا تجھے نہیں چھوڑیں گے یہ تارک جمیل صاحب کی دعا ہے وہ آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم مانتے نہیں صرف منوانا چاہتے ہیں ہمیں رب تو جو مرضی کہے ہم نہیں مانتے ہم سننا بھی نہیں جانتے مانتا تو دور کی بات ہے اب بات ہے منوانے کی ہم یہ خواہش لے کر آئے کاش کہ تو مان جائے ہم نے نہیں ماننا ہم بڑے بہن چولہے ہمارا کیا کام ہے ماننا تو لاکھ حکم کرتا ہے ہم سننا تو ہمارا نہیں کرتے ماننا تو بڑی دور کی بات ہے بزرگ آئے ہوئے ہیں بزرگوں کے خلفاء آئے ہوئے ہیں لیکن لہنگ اس آسمید کے ساتھ آئے ہوئے ہم منوا کر چھوڑیں گے اوپر مول بھی دعا کر رہا ہے مان جا جب تک تو نہیں مانے گیا تجھے نہیں چھوڑے نہیںے وہ کہتے ہیں اونچی آواز سے آمین آمین وہ کہتے ہیں حضرت جیتے رہے زندہ رہے اس وجہ سے جس کو ہم منوانا چاہتے تھے ہم سمجھے تھے بڑا ڈاڈا ہے نہیں مانے گا لیکن کمال کر دی تیرے ہاتھ میں پھنس گیا منو منو منوانا تیرا کام ہے خرچہ دینا ہم تمام بہن جگہ کے طریقے جانتے ہیں دنیا سمیٹنے کے دولت کو اکٹھی کرنے کے حرام ددگی اشاری جانتے ہیں مال حرام کا اکٹھا کرنا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں یہ رب روکتا ہے یہی رکاوٹ ڈالتا ہے اس کی ہم سنتے نہیں اس کی ہم مانتے نہیں تیرے ہاتھ میں آیا پیسہ ہم لگائیں گے منوا کر تب سمجھ ہے میں نے بڑھا دیا تاکہ آپ کو سبب سمجھ آ جائے کہ اجتماع کے اندر بزرگوں کا ہجوم کیوں ہو بزرگوں اور بزرگوں کے خلافہ متابعین غلاموں کا خداموں کا ہجوم کیوں ہوتا ہے اصل وجہ بتا کیوں کہ رام حرامزادوں نے یہ نہیں کہنا کہ آئے ہوئے ہو تم مانو ان کو تو پتا حرامزادوں رام سبحان اللہ یہ تو سننا بھی نہیں چاہتے ماننا تو دور کی بات ہے یہ تو خدا کی سنتے بھی نہیں ہے جو سنائے اس کو اندر کر دیتے ہیں لہذا اب ایسا کرو اب دوسرا رخ پکڑ لوانا شروع کر دو منوانا شروع کر دو سمجھ آ گئی ہے اس وجہ سے ہجوم زیادہ ہوئی بات اب سمجھ آ گئی خیر یہ بات میں نے چھیڑی کیوں تھی سر اس کا مقصد اپنی حکومت کا سنو اگر بات کرو حوالے کی تو حوالے ایک سو ایک دکھا سکتا ہوں کیا بات ہے الطاف بے حالی الطاف بے ہر سور کا خلیفہ اس کی کتاب اس کی کتابوں کے حوالے سے سر سید اور ان کی تحریک کتاب کے اندر شروع شروع میں لکھا ہے سر سید کی ساری تحریک کا خلاصہ یہ تھا کہ انگریز حکوم، انگریزوں کے مسلمان سچے محبت کرنے والے بن جائیں اور ان کی حکومت مضبوط ہو جائے اور ان کی حکومت کے سچے وفادار اور فرما پردار بن جائیں حکومت ان کی مقصود تھی اکبر آبادی نے بھی یہی بات کہی ہاں جی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اکبر الہ آبادی کے نام سے okay. یہ کتاب ہے हाँ. یہ ڈاکٹر زکریہ کی چھپی لکھی ہوئی ہے تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ اس نے پیش کیا اکبر الہ آبادی کا تو اس کے اندر بھی اس نے لکھا کہ اکبر سے پوچھا گیا اکبر نے کسی سے پوچھا انگریز کس چیز کے دشمن ہیں اکبر سے کسی نے پوچھا اکبر نے قمر کمر دی بدا سے پوچھا تھا اکبر نے کہ یہ بتاؤ انگریز کس چیز کے دشمن اس نے کہا دین کہ اس نے کہا دین کہ ان کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہے پتلا دین لو انہوں نے کہا دولت انہوں نے دولت وہ تو اس وقت تھے کبھی جب دولت تھی اب تو آئی نہیں پھر کس چیز کے دشمن ہے حضرت نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو نا تو انگریز جس چیز کے دشمن ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارا یہ جو اندر سوچ اور فکر اور نظریہ بنا ہوا ہے نا اسلام کا حق حکومت کا حق مسلمانوں کو ہے اور اسلام کو ہے ہمارے اسلام نے یہی پیغام ہمیں دیا یہی سبق دیا یہی عقیدہ دیا یہی اقاد دیا کہ دنیا کائنات پر اگر حکومت کا حق حاصل ہے تو صرف اسلام کو ہے کل یہ دو آیتیں اس مقصد کے لیے کافی ہیں اللہ فرماتا جہاد کرو کتنے دنیا سے ختم ہو جائے کتنا کفار کی حکومت کو اللہ نے کہا کیوں کہ کافروں کی حکومت دنیا میں ہر جرم اور فساد کی جڑ ہوتی ہے اور جو جرم فساد کی جڑ ہو اس کو فتنا کہ اللہ فرماتا کافروں کی حکومت ختم کر کے اپنی قائم کرو کافر کافر رہ سکتا ہے لیکن کافر ہاکم نہیں رہ سکتا لکھ لو لکھ لو لکھ لو کتنا قیمتی جملہ ہے اسلام میں کافر کافر رہ سکتا ہے لیکن اسلام میں کافر نہیں رہ سکتا کیا بات ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے اس کو توحید کی تاط کہتے ہیں ذہن میں رکھنا سیمینار ہو رہا ہے بے ایمان شیطان توحید کے سمینار نہیں ہوتے توحید کی دکھی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے آہ! پلائی <سوس> جاتی ہے ساگر سے نہیں چاگر سے نہیں توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اللہ اس کے سیمینار نہیں ہوتے نہیں اگر سیمینار توحید کا کرنا ہے نا تو توحید توحید فطاعت بیان کر دے سبحان اللہ بس یا ڈاکٹر موٹر سائیکل کا سلن سر نکل جائے تو کیسے کرتا ہے وہ یہ ڈاکٹر اشرف یہ ڈاکٹر چھوڑ دے شک جانا چیز تجھے دعوت دیتا ہے چیلنج کرتا ہے اپنے توحید سیمینار کے اندر صرف ایک موضوع توحید کا بیان کر دے سبار اللہ سبار. توحید فتاحت اس کو بیان کر دے پھر اس کے احکام بیان کر دے میں دیکھتا ہوں تیرا شیمینار اگلی مرتبہ کیسے منعقد ہلکے ان شاء اللہ عزیز پہلی مرتبہ ہی حضرت اندر ہوں گے اللہ تاب اللہ اللہ تابود الشیطان اللہ فرماتا ہے شیطان کی فرما برداری مت اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے فرما بردار ہیں اقوام متحدہ شیطان کی فرما بردار ہے اور پانچ ویٹو پاور ہیں وہ پانچوں کافر ہیں اور پوری دنیا کے ملک تمہارے ہرامے حرامی تمہارے پورے ملک جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں انگریز پانچ کافروں کے فرما بردار اور مسٹر جنا نے تمہیں پابند کیا تھا ان کی فرما برداری پر اس نے جاتے ہوئے کہا تھا پاکستان جب بن گیا تو اس نے کہا پاکستان کا ایک تو نظام جمہوری ہوگا بھی شک, بھی شک, اس, نے شک. اس نے کہا ہم اقوام متحدہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وفادار اور پابند رہیں گے جب اقوام متحدہ پانچ ویٹو پاور ہیں پانچوں کافر ہیں تم ساری دنیا کے مسلے حکومتوں والے کتے پانچ کافروں کے فرما بردار بنے ہوئے ہو اور اعتقاد رکھے ہوئے اور مسٹر جنا کا اعتقاد تھا کہ وفادار بن رہنا ہے ضروری ہے رہنا تو بتاؤ اور کافروں کے سینگ اگتے ہیں مشرقوں کے سینگ اگتے ہیں مشرق وہی تو ہوتے ہیں جو کہیں اور سمجھیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے کافروں کے فرما بردار رہیں گے مومن وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھے اور کہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اللہ رسول کے فرما بردار ہر چیز کا اور جملہ محفوظ کر لو کافروں کا آئین ہوتا ہے مسلمانوں کا دین ہوتا ہے آئین ہوتا ہے مسلمانوں کا دین ہوتا ہے دین بنتا نہیں آئن بنایا جاتا ہے دین پڑھایا جاتا سکھایا جاتا ہے اللہ اتھا دیتا ہے نبی لیتے ہیں آگلے سمجھتے ہیں دین پڑھایا سکھایا جاتا ہے آئین بنایا جاتا ہے دین خدا دیتا ہے آئین اسمبلی دیتی سبحان اللہ جو کتے کے بچے ملنا کہتے ہیں ہم اسمبلی میں جا کر دین کی بات کہیں گے اور کتے کا بچہ اسمبلی اور دین اکٹھے نہیں ہوتا دین اسمبلی سے باہر ہوتا ہے اسمبلی میں آئین ہوتا ہے دین اسمبلی سے باہر ہوتا ہے اسمبلی میں آئین ہوتا ہے جو اسمبلی میں ہوتا ہے وہ آج تین نہیں ہوتا جو دین ہوتا ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہوٹ ہے جو اسمبلی میں ہوتا ہے وہ تین جو تین ہوتا ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہوتا کسی کا بچہ جب وہ دین اسمبلی میں ہے نہیں تو کرے گا جسے کہتے ہیں ہم دین کی بات کریں گے ہم دین ام کی بات کریں گے اگر وہاں دین ہے تو بات بڑے کے لیے کر رہا اب سمجھ آ گئی بڑی سمجھ آتی ہے کھا جائیں گی یہ باتیں یاد کر لو رقبی میرے بھائی حوالے دے کر بات کر انگریز کا مقصد اپنی حکومت قائم رکھنا ہے داڑھی منڈانا مقصود نہیں داڑھی رکھوانا مقصود نہیں مسجد گرانا مقصود نہیں مسجد بنانا مقصود نہیں جس مسجد سے اس کی حکومت قائم رہے وہ ہے بنانا فرض ہے تھانے میں مسجد کی جگہ پہلے چھوڑ دو کیوں اگر مسجدیں ہم نہ بنوائیں تو یہ مسلمان کہیں گے وہ ہوئے یہ تو کافر ہیں تو پھر تو اٹھا کر پھینک دیں گے لہذا منافق رہو منافق رہو اپنی کو پردہ ڈالنا ہے نا اسی طرح چھپاؤ صحیح بات ہم سمجھ آئے گی نہ اجتماع روکنا نہ اجتماع کروانا کوئی مقصود نہیں اس کا حکومت اب اجتماع کے ساتھ حکومت قائم ہے تو کہتا ہے ہر سال کرو بات سمجھ آئے گی سدام پینٹ والا تھا حکومت انگریز کے مخالف ہوا انہوں نے کہا پینٹ جلا دو بم مار دو پینٹ کے سماعت بندہ مر جائے وہ حضرت جی تمہاری پینٹ ساتھ جل جائے گی جانے تو ہم اس پینٹ کو کیا کرے گا ڈھوئی میں داخل کریں گے ہم کیسے جانے یہ وہ بندہ ہے یار اس نے پینٹ پہنی ہوئی جو ہماری تعزیت کا اپنا حکومت کے مخالف ہے یہ کہتا اقوام متادے سے نہیں مانتا اچھا نہیں مانتا تو پھر وہ ایسے معلوم ہوا جو کتے کے بچے ہیں مدرسوں کے اندر تھا بچوں بیٹھلے میٹر کھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اور دیے ہتھیار کرتے ہیں جو حکومت میں بھرتی ہو جائیں سچ سمجھ لو یہ انگریزوں کے وہی نیچری ملا ملا انگریز ان کو پالنے کے لیے ان کو پڑھانے کے لیے ان کو بنانے کے لیے ان کو سب کچھ کرنے کے لیے پیسہ خرچہ بیچتا ہے اس وجہ سے ان کی سرپرستی کرتا ہے اور انجام نیمیات کے اندر کبھی کسی مدرسے کے اندر آ رہا ہے کیوں اس وجہ سے وہ کہتا ہے جب ملہ میری حکومت کی بات کرنے لگ جائے گا میری حکومت میں شام ہو جائے گا ہو تو میری حکومت کے خلاف بات کرنے والا کون ہوگا نظام مصطفیٰ کی بات پھر کون کرے گا یہ تو خود میرے نظام کا حصہ بن جائیں گے پھر نظام مصطفیٰ کی بات کب ہوگی کیونکہ جتنے ملازم ہیں وہ وفادار حکومت کے ہوتے ہیں بے شر! بے شر! اب سمجھ آ گئی اب وہ حکومت قائم رکھنا اور سیاست اور ہوئی حکومت اپنی وہ اصل دا مقصود سی بے شک اب وہ لانتی کہتا ہے کہ یہ جو یورپی تہذیب ہے جو یورپی تہذیب ہے اس کا جزو اعظم یہ چیز ہے بے شک کہ انگریزی حکومت اور سیاست برقرار رہے بے شک سمجھ آ گئی اب حضرت جی جب یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہو گیا یورپی تہذیب کی بنیاد نیچریت تھی اور پھر آگے یورپی تہذیب اس کے فروعات ہیں اس کی شاخیں ہیں اور پھر یورپی تہذیب یہ ہے اس کے حکم یہ ہیں التظام کفر بنتا ہے فلا فلا یہ سارا سمجھا چکا ہوں سمجھا چکا ہوں اب یورپی تہذیب جو ہے نا اس ساری کو نیچریت کہہ دو تو ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ اس کی بنیاد جو نیچریت ہے تو ساری تہذیب کو نیچریت کہ اس کو نیچری تہذیب بھی کہہ سکتے اب حضرت جی یہ جو نیچرت ہے جب وہ منتقل ہوئی نا ادھر مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمانوں کے ملکوں میں ملکوں میں تو مختلف لوگوں کے واسطے سے منتقل ہوئی بے شک کلمے پڑھنے والے تھے جیسا کہ ترکی کے اندر مستعفی کمال پاشا بے شخص وہی تہذیب وہی میں منتقل ہوگی بے شک اور ادھر ہندوستان میں سر سید کے واسطے سے بے شک مسلمانوں میں شاید وہ بھی پھیلیجیے اچھا اب یہ سر سید جو ہے نا کیونکہ میں نے اس کو پیر نیچر ثابت کرنا ہے اور غلام رسول کو مرید نیچر مرید پیر نیچر پوری ثابت کرنا مرید ہے ٹھیک ہے نا بے تاکہ اس میں نیچر ثابت ہو جائے سبحان اللہ یہ لانتی نظریہ جو نیچریت بتا چکا ہوں جس کو نیچریت کہتے ہیں وہ کی قانون قدرت وغیرہ جس کو کہتے ہیں پہلے باہر تو کر چکا ہوں سر سور نے یہودیوں سے یہی حاصل کی یہ قیدا اس نے حاصل کیا اس پر حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جو تفسیر ہے قرآن کی اپنی جو تفسیر اس نے لکھی ہے اس کے اندر یہی کچھ ہے اس کی اور کتابیں اس کے خلیفوں کی کتابیں اس کے ہم نواؤں کی کتابیں سب پڑھو گے میں صرف یہاں پر کتاب اکبر الہ آبادی کیا نام ہے اس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ سرس ور کا یہی عقیدہ تھا نیچریت والا اور اسی وجہ سے آلہ حضرت امام اہل سنت ہیں اس کو پیر نیچر کہتے ہیں تو اس کا نیچریل تو ثابت ہو گیا یہ ایک نظریہ اپنا یہ ایک حوالہ کہ وہ نیچری ذہن کے تھے اور نیچریت کا احقاط رکھتے تھے جناب جی نری تقوی ادھر دیکھو میرے بھائی سفا نمبر 148 سے اٹتالیس سید احمد خان کے نزدیک خدا کی حیثیت سبب اول کی ہے یعنی کائنات میں ایک بات دوسری بات کا نتیجہ ہوتی ہے اور دوسری بات تیسری کا حتیٰ کہ یہ سلسلہ اسباب یہ سلسلہ اسباب پیچھے ہٹتے ہٹتے خدا تک پہنچتا ہے جو ہر شے کے آغاز کا سبب اول ہے جہاں سے دیگر اسباب یقینا دیگر وجود میں آتے ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح خدا کے قادر مطلق ہونے کی یہ کتاب والا لکھ رہا ہے اس طرح خدا کے قادر مطلق ہونے کی نفی ہو جاتی ہے جب خدا کے بارے میں سر سید اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ سبب اول ہے اور کائنات اشباب ویل کا ایک سلسلہ ہے تو محالہ تمام مافوکل فطرت واقعات کوئی وجود نہیں رکھتے موجات وغیرہ کا انکار ہو گیا یہاں پہنچ کر سر سید الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں جنت وزق فرشتے جن شیطان خدر واج اور موجاد وغیرہ کا ذکر آتا ہے اور یہ ساری چیزیں ما فوق الفطرت ہیں چنانچہ ان تمام چیزوں کو قانون قدرت اور فطر تو عقل کے مطابق بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات وہی پہنچ گئی وہی آ گئی کہ مطلب وہی نیچرت کا چیزا رکھتا ہے وہ کہتا ہے بس خدا بنا کر اس کو بھول گیا چھوڑ گیا اب یہ کینات سائنسدانوں کے ہاتھوں میں اب بات کو سمجھنا وہ کہتا ہے کہ یہ سس کہتا ہے جب یہ نظریہ یہ تہذیب اس نے یورپی تعلیم پر زور دیا یورپی تعلیم حاصل کرو اور یورپی تہذیب اپناؤ اب بات کو سمجھنا اس کی اس نے جس طرح یہ لکھتے ہیں کتابوں والے اس نے کوشش کی اسلام کو یورپ کے مطابق بنانے کی سر اب اس کے لیے کیونکہ جب اس نے یورپی تہذیب اور تعلیم کو مسلمانوں کے لیے ضروری کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ کائنات قانونِ قدرت کے تابے ہے اور قانونِ قدرت جو ہے اس کا علم سائنس ہے اور وہ سائنس دانوں کے ہاتھوں میں ہے تو قانون قدرت دانوں کے ہاتھوں میں ہو گیا جب قانون قدرت سائنسدانوں تو لوگوں کو ضروری آپ کائنات اگر رہ سکتی ہے تو انگریزوں کے ماتاحت رہ سکتی انگریزوں کے غلام بن کر رہ سکتی انگریزوں کے فرما بردار رہ سکتی انگریزوں کی اپنا ہے، انگریزوں کی تعلیم اپنا فرنا جینا بحال ہے ایک شیخھر تھوڑا جب اس نے لانتی نے یہ ذہن بنا لیا اور لوگوں کو مسلمانوں کو دعوت دی کہ اگر تم دنیا میں جینا چاہتے ہو تو واحد حل ہے واحد طریقہ ہے واحد ذریعہ ہے کہ انگریزی تہذیب و تعلیم کو اپنا لوگ اب اس کے لیے مشکل تھا یہ مسئلہ کہ ادھر اسلام ہے اسلام اور یہود, یہود, یہودیت کی جنگ ہے یہ کیسے ختم کرے مسلمانوں کے سامنے تو یہ علماء بھی ہے ان کے پاس اسلام بھی محفوظ ہے مشائے فہمیاں شیر ربانی جیسے بولنا جیسے کیا کروں گا بھائی ان کے اب اسلام آئے گا رکاوٹ بنے گا اب اس کتے نے یہ ہر بار سوچا کہ ایسا کرو اسلام کو یورپ کے مطابق کرو اسلام کو یورپ کے مطابق کیوں کہ اس نے, کہا اس نے یہ اعتقاد کر لیا کہ قانون قدرت کا علم سائنس ہے اور سائنس سائنسدانوں کے پاس ہے اور سائنسدانوں کے پاس لہذا قانون قدرت آ گیا جب قانون قدرت آ گیا تو نظام کائنات تو اب صرف سائنسدانوں کے ہاتھ میں ہے جب کائنات کا نظام سارا انہی کے ہاتھ میں ہے تو, تو آپ جو سائنسی نظریہ ہے اور جو سائنسدار کہتے ہیں اور جو ان کا علم ہے جو ان کی باتیں ہیں وہ ہے سراسر سچی اور حق اور یقینی <مید> حق باطل کا معیار وہی ہے جو بات وہ کہیں وہ سچی ہے جو اس کے مطابق ہوگی کسی کی بات تو وہ سچی ہوگی جو اس کے خلاف ہوگی سچی نہیں ہوگی چاہے خدا کی ہو چاہے رسول کی <مید> یہ تھرج نے کہا اب اس کتے نے جب یہ اس کے لیے بھی حوالہ سن لو اس کے لیے بھی سن لو ایک تو اس نے یہ باتیں رکھنا ایک تو اس نے یہ کہا یہ احکاط کیا کہ سائنسی نظریات بدلنے والے نہیں ہیں حتمی یقینی اور آخری ہیں بول بول بولو سائنسی نظریات یعنی دوسرے لفظوں میں سائنس دانوں کی جو بکواسیں ہوتی ہیں نا ٹکسلے وہ بدلنے والے وہ یقینی ہوتے ہیں حتمی ہوتے ہیں آخری ہوتے ہیں اب جب وہ آخری اور حتمی یقینی ہے اور اسلام اسلام سر سید کے نزدیک بدلنے والا ہے جس طرح لہذا اسلام کو بدلو اس کے مطابق کرو اب بات سمجھنا ایک اس نے یہ اعتقاد کیا کہ سائنسی باتیں بدلنے والے نہیں ہے سائنسی نظریات بدلنے والے آخری اور حتمی اور یقینی ہیں بولو بولو ایک نظریہ اس کا یہ قائم ہوا دوسرا اس کا نظریہ اور اعتقاد یہ بنا کہ اسلام کو سائنسی بنانا ہے یعنی اسلام کو سائنس کے مطابق کرنا ہے کیا مطلب خدا رسول کو سائنس دانوں کے پیچھے چلاؤں جس طرح سائنسدان کہتے ہیں خدا رسول کی بات کو اس طرح بناؤ بنتی ہے ٹھیک ورنہ کہو خدا رسول کی باتیں یہ جھوٹ ہیں یہ غلط ہے یہ مولویوں کے مسئلے ہیں یہ ٹسلے ہیں ایسے ہے جھوٹ ہے کوئی بات نہیں کسے سے کہانیاں ہیں مو کا انکار کرو جو چیز کی کیا مطلب اسلام کی بات قرآن کی بات اگر انگریز کے مطابق بنتی ہے تو مانو نہیں بنتی تو اٹھا کر روڑی پر پھینک دوسرے یہ اس کتے نے نظریہ دیا یہ اس کتے نے عقیدہ بنا لیا کس نے سرسوت اب دو باتیں آ گئی ایک تو اس نے کہا کہ سینسی نظریات کیا ہیں آخری اور یقینی ہیں تبدیل نہیں ہو سکتے دوسرا اس نے کہا اسلام تبدیل ہو سکتا ہے لہذا اسلام کو بدلو اگر اسلام توجہ اگر اسلام بدل جائے بدل جائے انگریز کے ساتھ تو کہو ہاں یہ اسلام ہے جو نہ بدل سکے کہو جو ملاوں کے مسئلے ہیں یہ جھوٹ ہے سب یہ چاہے وہ امام ہے جو مرضی صحابہ ہیں نبی رسول موجزات ہیں قرآن میں صاف موٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہانیاں وہ ہے جھوٹی کس سے ہیں قرآن جھوٹی باتیں کرتا رہتا ہے یہ سب خوب یہ سب خوب کہتا ہے کتنی بات ہوگی اس کی دو احکاب ہو گئے بولو مرو تیسرا اس کتے نے کہا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں جو یہ جو میں کر رہا ہوں کیا مطلب اسلام کو مروڑ تروڑ کر جو میں سائنس دانوں کے سائنس کے مطابق کر رہا ہوں عقل کے سائنس کے مطابق اس کے نزدیک عقل کے مطابق ہو رہا ہے سائنس کے مطابق ہو رہا ہے سائنسی نظریات کے مطابق جو میں اسلام کو بنا رہا ہوں نا یہ کیوں بنا رہا ہوں اس نے کہا اس وجہ سے بنا رہا ہوں تاکہ سائنس کے طلباء کاتر نہ ہو جائیں توجہ دیکھ لی کیونکہ جب وہ سائنس کی باتیں پڑھیں گے تو سائنس کے نظریات تو ہیں حتمی یقینی جب وہ پڑھیں گے اور اسلام کی باتیں ہوں گی خلاف تو وہ اسلام کے سیک کر ہو جائیں گے لہذا ایسا کرو میں اسلام کو بدل لیتا ہوں میں اسلام کو بدل لیتا ہوں بس یہ تین باتیں سمجھ لو غلام رسول سیدھی سمجھ آ جائے بات نہیں سمجھیں گے بات نہیں سمجھیں گے میں کیا کر رہا ہوں سر سور کتے نے یہ کوشش کی ایک پہلے عقیدہ کیا بنایا وہ یقینی ہے یا نہیں ہے یہ بعد میں میں یاد کروں گا سبحان اللہ اس کی بات کر رہا ہے اس نے کیا کہا آخری اور یقینی ہے اور سلانتی کے نزدیک اسلام تو یقینی نہیں ہے بدلنے والا ہے لہٰذا اسلام کو اس کے ساتھ بدلو بدلو کیوں پتا کے لڑکے سائنس کے سکولی اسٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کہیں کا فر نہ ہو جائے دوسرے لفظوں میں میں یوں کہہ لیتا ہوں اس نے کہا اسلام کو بدل ڈالو خود کافر بن جاؤ تاکہ سکونی کافر نہ بنے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سب کے جاؤ سب کے جاؤ اس حکمت عملی پر بولو تو مرو کیسی عجیب حکمت عملی ہے ارے بھائی یہ ایسے ہے ایک آیا ٹٹی کھلانے والا لوگ لگ رہے لگ گئے چٹی کھانے اسی طرح کا ایک اسلحی بیٹھا ہوا تھا اسلحی اس نے کہا او ہوئے ایسا کرو اب یہ ہمارے پاس جتنے کھانے ہیں ان کھانوں کے اندر چٹی ملا کر ٹٹی کے بات کا کر دو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کھانوں سے نفرت نہ پیدا ہو جائے کوئی کتے کا بچہ جس کو ٹٹی کھانے سے کھانوں سے نفرت ہو جائے گی اس کو ٹٹی ہی کھانے دے اس کتے کے بچے کو کیوں کھانے پر لاتا ہے رام دادا جب تم نے ان کو سینس پر لگا دیا تو کافر تو ہو گئے اب حرام دادا اسلام کو بدل کر اسلام کو بھی کافر کرنا چاہتا ہے وہ حرام زادہ تیرے لڑکے تو کافر ہو گئے یا ہو رہے ہیں وہ حرام زادہ کم از کم اسلام کو تو کافر نہ بنا تاکہ یہ اسلام اسلام رہے اور اس کے ماننے والے مسلمان تو رہیں کیسی عجیب پالیسی ہے بھائی کیسی عجیب حکمت عملی ہے اس کی اور میں نے کیا کہا توجہ رکھیں ہاں وہ چھوڑو اس کو اب سر کا سر کا فتنہ سمجھ آ گیا سر کی بات سمجھ آ گئی کہ سر نے کہا پہلے نمبر پر کہ وہ نبی ہے رسول ہے خدا ہے سب کچھ چاہے یورپ والے ان کی بات اٹل ہے بدلنے کی نہیں ہے اب جب سکول میں لڑکے پڑھیں گے تو وہ تو خدا کی بات سنس جب پڑھ رہے ہیں تو خدا کی اٹل بات پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس تو مولویوں کے مسئلے ہیں اسلام کی جب مولویوں کے مسئلے ہیں تو یہ گڑبڑ ہے یہ غلط ہیں یہ بروڑ یہ تو سب تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ غلط باتیں کسے کہانیاں کوئی اس میں شامل کو کس طرح اب کوشش کرو لڑکوں کو مسلمان رکھنے کے لیے کیا رکھنے کے لیے اسلام کیا. کو بدل ڈالو دوسرے لفظوں میں ادھر سمجھو سینسی تعلیم نے لڑکوں کو بدلا اور اسلام لڑکوں کو مسلمان رکھنے کے لیے سار نے اسلام کو بدلا توجہ کیا کہا کہا کیا کہ میں نے سینسی تعلیم نے لڑکوں کو کافر کیا بے اور سار نے اسلام کو کافر کر لیا بے شک, بے شک کی. کیوں تاکہ اسلام والے پچھلے رہتے کھوتے بھی کافر ہو جائیں جائے ہوگی سمجھ نہیں آئے گی آنا اب بتاؤں میں حوالہ پیش کروں حوالہ پیش کروں کہ سر یہ بھی کہتا تھا کہ آخری اسلام کے عقائد سائنسی نظریات آخری اور حتمی اور یقینی ہیں اور جو اس نے اسلام کے اندر تبدیلیاں کی وہ کا انکار کیا جن جن باتوں کا انکار کیا جنت دوزخ کا انکار کیا فرشتوں کا انکار کیا وہ اس اسلانتی نے اس وجہ سے کہ سائنس ان باتوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مشاہدے اور تجربے کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں اور جنت مشاہدے میں آتی ہے नहीं। بولے नहीं। नहीं। دور بینی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے دولت فرشتے नहीं। नहीं। خدا नहीं। नहीं। وہ ایک سمجھ میں نہیں آتے کرامات سمجھ میں نہیں آتے انہوں نے کہا جب مشاہدہ اور تجربے میں نہیں آتا وہ سائنس نہیں ہوتی جو سائنس نہیں ہوتی وہ علم ہی نہیں ہے mm. جب علم ہی نہیں ہے تو اٹھا کر پھینک دو سارا اسلام بچوں yeah. وہی رہنے دو جو ملتا ادھر جو اس کے خلاف نہیں جاتا اب سمجھ آئی ہے اس پر حوالے سنو یہ اکبر لبادی ڈاکٹر خواجہ زکریجا کی کتاب بولو بولو بولو اللہ یہ دیکھو سفا نمبر ایک سو باسٹھ مگر سب سید احمد خاں اپنے دور کی سائنس اور فلسفے کے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ یہ حتمی اور ناقابل تغیر ہیں اس لیے قرآن کو اس کے مطابق ثابت کرنا ضروری ہے یہ یہ لکھ رہا ہے ڈاکٹر پنجاب یونیورسٹی ارنتیل کالج لاہور کا یہ ڈاکٹر پروفیسر ہے جس کی کتاب ڈاکٹر زکریج اکبر الہ آبادی کتاب کا نام اس نے رکھا ہے اس کے صفحہ نمبر 162 سے پیش کر رہا ہوں یہ آگے لکھ رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے یہ کہہ رہا ہوں میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا حوالہ بتا دیا کہ یہ لانتی سرسو کیا سمجھتا تھا کہ سائنسی باتیں آخری اور یقینی اور حتمی ہیں اور حوالہ سنو صفحہ نمبر 161 پر لکھ رہا ہے تو وہ جو سر نے محال محال یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مغرب نے جو نظریات پیش کیے ہیں وہ حرف آخر آخر وہ کیا ہے اب سمجھ آ گئی نہیں آئی برو بولو, محال محال اللہ محال بولو محال محال اللہ جب اس کے متعلق یہ ہو گیا سینسی علوم سینسی نظریات کے متعلق کہ وہ بالکل پکے ہیں اٹالنا ہے باس جی قرآن جی میں مرضی پھیر بھار لاؤ یہ پھر بھر جاتا زیادہ جگہ پھرتا ہے वन फेर के आखो ए इस्लाम है जरा नहीं फिर आखो दे मतले जे। दे ए मसले झूठ दहाँ मकसद क्या मकसद ये रखा कि साइंस के लड़के गुमराह ना हो जाए مطلب کیا کیا اب یہی تین باتیں میں غلام رسول سعیدی کے پاس دکھاتا ہوں ٹھیک ہے مہر لگ جائے گی پھر کے نہیں یار کیڑا چڑھا پھر غلام فضول سی ڈی کی طبیان القرآن جس کو میں نے یہ تفسیر ہے جس کو میں نے سر سید کی تفسیر کے ساتھ ملایا کیوں ملایا جو کچھ ادھر پایا اس کا کافی حصہ ادھر آیا جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر تین سو نو مسئلہ چلا زمین گھومتی ہے کہ نہیں کئی سائنسدان پرانے کہتے تھے زمین گھومتی ہے کئی کہتے تھے نہیں نئے کئی کہتے ہیں گھومتی ہے کئی کہ کہتے ہیں نئی اگر یہ بات دیکھنی ہو کہ یہ مختلف نظریات ہیں سائنسدانوں کے جدید طبیت طبیعی کا تعارف پروفیسر محمود انور کی مجلس ترقی ادب لاہور سے چھپی ہوئی کتاب میرے ہاتھ میں صفحہ دیکھ لو سفا نمبر ایک سو اکاون سفا نمبر ایک سو نمبر ایک سو نمبر نمبر نمبر نمبر نمبر कोई कुत्ता पुराना कुत्ता पुराना कुत्ता हराम ज्यादा साइंसदान पुराना कोई भोगता है तो कहता है जमीन घूमती है कोई कहता है नहीं घूमती कोई नया कुस्ता भोगता है तो वो कहता है घूमती है कोई कहता है नहीं घूमती मैं कहता हूं हरामजा हमारी अक्कल ये कहती है तुम्हारी खोपड़ी घूमती है جب گھوم رہی ہوتی ہے تو کہتے ہو زمین گھوم رہی ہے جب رک جاتی ہے تو کبھی کہتے ہو زمین سمجھ لگی مرے خیر وہ تو میرا ایک چٹکلا تھا پنجابی بابا ٹھکانے دے بچیے کہ نہیں سبحان اللہ سینسدان بان نے ٹکوسلا چڈیا جنوبی ندریجا کہو مرو کیا آیا ٹکونسلا ریڑیا ہونے آخر زمین کم دیل اڈی دے سب سے بڑے محکے کپڑے دور دے امام امام اہل سنت بریل کو جدو ایک گل امام دہچیے میرے امام نے اس گیند نو مڑ ٹھڈے مار مار کے آئے ٹھڈا جو مارے یہ یور اب تو بھی پرا جا ڈی سمے لگی ڈاکٹر فوز مبین رسالے کا نام ہے فوز ایک سو پانچ دلیلوں سے ثابت کیا زمین رکی ہوئی ہے گھوم نہیں رہی کتنے کلا ہے اور آپ نے ساتھ ہی یہ بتایا فرمایا یہ جو یورپ والے ہیں نا ان کو اقلیات کے اندر فرمایا اقلیات کے اندر دیکھا جائے تو فرمایا یہ تو صفر ہیں بچارے بے چارے ان کا فرمایا اگر کوئی سرمایہ ہے نا اگر ان کو مہارت ہے تو صرف ریاضی میں یا ہندسا میں انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں یا فرمایا ہے استجدیدہ یہ فلکیات میں باقی فرمایا عقلیات کے باب کے اندر اب عقلی باس کے اندر شروع ہو جائیں تو فرمایا بچاروں کو یہ ایڈے آئے کھوتے فرمایا انہوں نے بہت سی کچرے پتا کو نہیں بھی یہ آخ اونٹ پٹان مار مارتے نے انہوں گل استدلال دگ پتہ ہی کوئی چکل پتر اپنے فتح ستاوی سفا نمبر تین سو ایک بولو مرو یہ کتنے گل کی آپ نے کششلائک نظریہ یہ پیش کیا نیوٹن نے کی <tweak> <اے> نیوٹل جڑا نا کیا نیوٹل <tweak> کر دے نیوٹل تھی ای کرو لفظ تیوٹن تصوی نی تھان لام لا دو بول بول بولو کی بن جائے گا سر نیوٹل کہتے ہیں ہر پارش ہے ہولی نل کھینچتی ہے سفیل خفیف کو کھینچتی ہے یہ نظریہ ہوگا سائنسدان تھے آپ سائنسی نظریہ ہے مشاہدے اور تجربے سے حاصل کیا تھا آپ نے کیسے مشاہدہ کیا जो वज्या सेब को भारा होना टेंड फिर गई वाह वाह चेता फिर गया बेचारे का ना घूम गया जो चेता घूमया तो कंजरी मां का पुत्र पता की कहता یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا نیچے کیوں آیا یہ میرے پیم چ بجنا یہ تو خیر میرا لطیفہ ہے نال نال رہے ہیں یہ اوپر کیوں نہیں گیا نیچے کیوں آیا ہوں حضرت صاحب ندھو نیال پی گیا کہ یہ مطلب ہے زمین سی بہت بڑا جسم پاری سیب سی ہاؤڑا یہ پاری نے اپنے والے نو کھینچ لیا وے پاری نے ہاؤڑی لوگ لے اس کو کہتے جاز بجت کا نظریہ جاز بجت یا کشکل بولو کہ جی اب جو ہلکی چیز ہے اس کو بھاری کھینچ رہی ہے अच्छा बच्चे इतने मैं लतीफे बतौर गल करना चारो बचा भारा बोलो मतलब फिर साफ ही निकलिया कि अबे दे बच्चा हमेशा चमड़िया ही रहना चाहिए <laughs> क्यों कि भारा जेने खिंचना जो हूं कुत्ती मां का पुत्र टेंड च वज्या सेब دماغ گیا پھر پھرے دماغ نے فیصلہ کیتا کہ بھائی اے زمین پاری کچ رہی ہے اتو نے بنا دتا قانون کہ ہر پاری نو ہولی دی پئی ہے ہوں وہ او تو سی صرف سیب بجے کا کمال مرو بہت وہ تو بابے ہو چیتا پھریا سی صرف لانتی دا اونے لانتی دیتا کہ دینے نے پچھو کہہ دظریے جڑے نے نظری سہسی نظریے جڑے نے وہ بدل دے آلہ حضرت امام اہل سنت کول جدوں اے بک آئی نے لیا جاگبیت لکھی ہے جد بجت کا رد بھارت بولو لکھے نا اس مضمون دے تحت پھر آپ نے فرمایا پر سناتا ہوں عبارت اہل حیات جدیدہ کی ساری مہارت ریاضی و ہنسا حیات میں منہمکے اقلیت میں ان کی بدا اکاثر یا قریب صفر ہے وہ نہ طریقے استدلال جانتے ہیں نہ دع باز باز کا طریقہ کسی بڑے مانے ہوئے کی بے دلیل باتوں کو اصول موضوع ٹھہرا کر ان پر بے سروپا تفریات کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ سوکھ وہ کے گویا آنکھوں سے ہیں بلکہ مشاہدہ میں غلطی پڑ سکتی ہے ان میں نہیں ان کے خلاف دلائل قاہرا ہوں تو سننا نہیں چاہتے سنے تو سمجھنا نہیں چاہتے سمجھے تو ماننا نہیں چاہتے دل میں مان بھی تو اس لکیر سے پھرنا نہیں چاہتے اچھا سرکار میں بتانا یہ چاہتا ہوں فدو فدو آدر جو میں پڑھی بارت نہ جو میں بارت پڑھی سمجھتے بھی پورا درد نظام چاہیے اس مرد خدا دے. لیکن میں سمجھ واسطے میں بھی اخیل کرنا میںفز پنجابی بولنا کسی سارے آپ فرمانے یورا پالے نا یورا پالے کوئی دعو کر لین دلیل جد اکلی دلیل ہوں گے ایک پلو نے آ کے دسرا لانسی جیڑی گل نے لکیر دے دے فکیر نے فدو کے پترا نو جنہ مرضی سمجھائی جاؤ سورج ہاتھ سے وقائی جاؤ تک ہے چی ہوں تو گل سمجھ آ گئی تمہیں نے انہیں عزت کرنے کا حق ادا کر دیا محرم محرم محرم <تصفيق> ایسے نہیں اب بات کو سمجھنا امام اہل سنت نے زمین گھومنے کے نظریے کے رد میں فوز مبین کتاب لکھی ایک سو پانچ دلیلوں سے اس کے باطل ہونے کو ثابت کر دیا اور اسی طرح پھر کشش سکل کا نظریہ وغیرہ اور سن لو یہ کشش جتنے سائنسی نظریات ہیں ان پر میں بعد میں یہ اس بات پر روشنی ڈالوں گا کہ یہ کوئی حتمی یقینی نہیں ہو مگر بات کو سمجھنا تین رسالے آپ نے لکھے سائنس دانوں کے ہاتھ میں تو بولو ایک نے وہ اسی سات... اسی ستائیسویں جلد میں تینوں ہیں ایک کا نام ہے نزول آیات نزول آیات فرقان ایک کا نام ہے فوج مبین ایک کا نام ہے معین مبین یہ تین مثالیں آلہ حضرت نے عقلی دلائل سے اور مذہبی دلائل سے ثابت کیا کہ آسمان اور زمین گھومتے اب بات کو سمجھنا غلام فضل سیڈی کی بات آ گئی ہے <سلام> اس مردود نے تین سو نو سفے پر آید. وہی بات کون سی زمین گھومنے والی لکھ کر آلہ حضرت پر تنقید کی خفیہ طریقے سے اور وہ کفر بکے جو سر سور نے پکے تھے تین باتوں والے بھول تو نہیں گئی تین باتیں سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ. ایک تو سینسی نظریات سہسی تھکا اس حتمی آخری یقینی ہے دوسرا اسلام کو بدلو کیوں بدلو کہیں مجھے سکولی سینسی کافر نہ بن جائیں ان کو مسلمان رکھنے کے لیے اسلام کو کافر کر لو بات سمجھ آ رہی ہے نا یہی پہلے کی تھی نا بے شاید. بے شاید. اب سنو بعض لوگوں نے یہ لکھا بعض لوگوں یعنی آلہ حضرت بعض لوگا تو کی مراد ہے چودی بعض لوگوں نے اس آیت سے آیت پیش کی تھی یہ مطلب نکالا ہے کہ زمین ساکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے اعلی حضرت اہو لکھا ہے ہو لکھے تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محور سے ہٹنے نہیں دیتا اگلے الفاظ سنو تو بٹھی صاحب ذرا دہ میں ادھر تو پنجی چھوڑ دیں پنجی چھوڑ دے اب جب کے سائنٹیفک طریقے سے سائنٹیفکڑا طریقہ سائنسی طریقہ سائنٹیفک طریقے سے زمین کی گردش ثابت ہو چکی ہے تو علم اور سائنس کے خلاف قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے خدشہ ہے کہ سائنس کے طلباء اور ماہرین قرآن مجید کا انکار کر دے اور اس ترقی یافتہ دور میں پرانی لکیروں کو پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں ہے ایک طریقے سے مطلب ہے یہ نزدیک سائنسی طریقہ اٹل کوئی <تصفح> تبدیلی کی گنجائش اس میں جب ثابت ہو چکا تو اب کہتا ہے لڑکے قرآن کرو اور اقل دے مطابق کرو یعنی اقل وہ جاتی کھوتیا کو اگریزاں سائنسدانوں کو سرج وجہ بابے ہوری پھر گئے سمجھ نہیں مرے بابے ہوری پھر گئے دے مطابق قرآن شار نے کیا سر نے کیا, کیا بھی? قرآن, قرآن کو بدلو تاکہ وہ لڑکے کافر ہے ہر پہلے میں میں کتیاں کتوں کی گل برباد کرنا چک کٹے کھوئے دو یہاں ہاں جی نا یہ بک ماری سیاسی نظریات بدلنے نہیں میں خود سائنس کرا تھا سیاسی نظریات سیاسی نظریات بدلتے نہیں تھان کتی پتلو اگریز خود سائنسدال آخر بدل سنو مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی حق کے دق کٹے رہے سکھلو کے تے چڑ کسی گواہ کی لوڑ رہی اے تنظیم مدارس آنے آل سڑ پاکستان کراچی مدرسے جہدا دے گلام فلول بھی پڑی پیرا مدرسہ ایک آدمی وڈے در مدرسے نیلامیاں نہیں سارے پاس پڑی تبجو کرا تبجو کر لے ای در ویخ لے پڑھا میں دو قسم کی جسے رنگ بھی دعوت اسلامی کا استعمال دعوت اسلامی کا استعمال دوسری نیلے رنگ بھی پہلی جہی ہے نہ چھیلتے رگڑے تو پہلو بھی دوسری جڑی ہے نہ چھیلتے رگڑے تو بعد بھی کون سم لگی جی न चीन ने जो तनजीविया का रगड़ा पटिया पहली सी सावे रंगी फिर जीजा की मैं निशानदही की क्ड के पास मारिया दूसरी छाप दिखती लैके तवजो कर सारियां ना कटियां हुमता आख्या ساریگیم اور لطیفے پتہ اور گل کرنا ویخ لفا نمبر آئی گل ہو گئی چودہ سفے کن جی نا پہلی لکھا ہے شاہ محمد اسماعیل شریف میں سنا دینا کے دورے زوال میں بڑے صغیر میں مسلمانوں کا درد رکھنے والے کئی بزرگوں نے کا بزرگوں میں شاہ ملی اللہ دہلوی شاہ ابدیز دہلوی سمد بریلوی یہ وہابیا کا وڈہ پیو سی اور شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ سارا لکھا یہ وہابیا پوپ کڑ پینچ اتو د پادری سمجھو دے اے یہاں کے ہندوستان کے بڑے سید احمد بریلوی رائے بریلوی اور اسماعیل شیخ اسماعیل دلوی ہاں جی ان دونوں کے متعلق رحمت اللہ علیہ اور اصلاح احوال کا بیڑا اٹھانے والے لکھا ہوا تھا پہلی کے اندر جب ناشیز نے تبصرہ کیا رگڑا نکالا نشاندہی کی کہ لانتی اور یہ کیا کیا ہوا ہے تم نے تو انہوں نے کیا کیا پھر دوسرا چھاپا میدان میں لائے یہ مطالعہ پاکستان نیوی جلد والا اس سے یہ نکال دیا شاہ ولی اللہ اور عبد العزیز دہلوی کے نام رہنے دیئے پھر دوسرے دونوں کے نکال دیے اب توجہ لیکن دروگ گوڑا حافظ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا <تصفح> جھوٹے کا ادھر <تصفح> سے نکال دیا اور آگے دیکھا نہیں جہاں میں نے نشان دہی کی تھی وہاں سے نکال لیا اور آگے جہاں پر میں نے ہاتھ نہیں رکھا تھا انگلی نہیں رکھی تھی وہاں پر ویسے کا ویسے لکھا ہوا ہے اٹھارہ صفحے پر شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اچھا اب اس کتاب سے وہ تو خیر بات آ گئی موضوع کی طرف آتا ہوں مطالعہ پاکستان یہ ہو یا وہ ہو سے پڑھ رہا ہوں ان کے گھر کی بات کر رہا ہوں नहीं। आ, नहीं। आ, کیا لکھا ہوا ہے سائنسی نظریات کبھی بھی آخری تصور میں ہی کیے جاتے وہ یہ کتاب کس کی ہے بھائی تنظیم المدارس والوں کی اور کس فن کی ہے مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس یہی لکھا ہوا ہے نا تو جرنل سائنس مطلب یہ جرنل کا من موٹا وڈا او جرنل سائنس یعنی موٹا موٹا سائنس دسیا تارف کرایا نا میں کہنا ہونا جرنل جرنل بغیر خیر یہ جرنل سائنس لانتی ملا جرنل سائنس تصا آپ ہی لکھیا لکھایا کہ سینسی نظریات آخری اس سے باہر بھی حوالہ دے دوں وہی کتابر گئی مرے یہی اکبر الہ آبادی اس میں بھی اس نے لکھا ہے ابھی پہلے سنایا بھی تھا کہ سر سمجھتے ہیں آخری ہیں حقیقت یہ ہے کہ آخری نہیں ہے سبحان اللہ! لیکن حوالہ طویل حوالہ سنا دیتا ہوں بڑو بوڑو بولو بولو یہ سن لو پہلے سائنس کو حتمی چیز سمجھا جاتا تھا مگر اب سائنسی نظریات کے متعلق خود سائنس دانوں کا یہ خیال ہوتا جاتا ہے کہ کسی چیز کو یقینی اور حتمی نہیں کہا جا سکتا سفا نمبر 161. ایک سو اکسٹھ ایک, ایک, ایک, ایک سو اور کیا کم بھائی دساندلہ. بولو سبحاندلہ. سبحاندلہ. اب اس پر اے پہلی گال جہی انہیں سورا دی سی اٹھ گئی دوسری اللہ کہ جی اسلام بدلو اسلام کافر کرو اتے امام علیہ سندر کی گلو سبحان اللہ کھے بھی ہے جلد گئی میرا امام فرماتا ہے دو سو ستاس سفا جلد ستائی جنہیں سوال لکھا سی امام اہل سننا دونوں جواب پہ لکھتے ہیں انہیں سوال کے اندر یہ گل لکھی تھی حالت جی اگر ہم یہ کہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے اور فیص کہتی ہے زمین گھومتی ہے تو پھر یہ لڑکے کیا لڑکوں کا کیا بنے گا ہمیں چاہیے اسلام کو سائنس کے ساتھ پھر میرے حضرت جواب دیتے فرماتے ہیں وہ سال کہتا ہے پھر ہیں تاکہ یہ سکولی طبقہ مسلمان ہو جائے مسلمان رہے انگریز مسلمان ہو جائیں سائنسدان مسلمان ہو جائیں آزاد حضرت نے فرمایا فرمایا محب فقیر ہاں میرے نال محبت کرنے والے تو دعویٰ کرنا ہے میں تیرا محبا سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی اچھا ہاں میں بھول گیا ہوں اس نے کہا حضرت اگر ہم اگر ہم زمیر کو گھومتا نہیں کہتے پھر سائنس کو اسلام سائنس کو مسلمان کیسے کریں گے آپ نے فرمایا وہ برفردار اس سے سائنس مسلمان ہوگی یا اسلام خود کو فر بن جائے گا آہ! فرمایا ایک ہے اسلام کو سائنسی بنانا ایک ہے سائنس کو اسلامی بنانا بتاؤ تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے سائنس, آہ! آہ! سائنس کو اسلامی بنانا چاہیے کہ اسلام کو پھر کر سائنسی بنانا چاہیے میرے آلادت نے فرمایا فرمایا پر خردار اس طرح سے سینس مزر مارنا ہوگی سے تو اسلام کافر ہو جائے گا تمہارا کہ یہ بنتا ہے سائنس کو مزرمان کرنا ہے تو جو سائنس کی بات آئے اس کو اسلام کے سامنے پیش کرو اگر اسلام کے مطابق ہو تو مانو اگر نہ ہو تو اس کو پھینک دو اپنے اسلام کو مانو اور سائد کو غلط ثابت کر دو کیوں بھائی اے بولو اے. Shamsdahn, خدا رسول کے خلاف بات کریں تو خدا رسول کو سائنسدانوں کے پیچھے چلانا چاہیے جب سائنسدانوں کو خدا رسول کے پیچھے اچھا کیسی عجیب بات ہے یہ کتے لانتی کہتے ہیں خدا رسول اسلام کو سائنسدانوں کے پیچھے چلا اور ادھر کہتے ہیں ہم مسلمان کر رہے ہیں مسلمان سمجھ آ گئی کہ نہیں دجیا اوڑ گئی ہیں اچھا ایسی بات کرنے والا شخص کس قرآن کی تفسیر سائنس اور عقل کے مطابق کرو ایسی بات کرنے والے شخص جو ہے نا اس کے متعلق آل شریعت کا حکم کیا ہے اب یہ سنا یہ فتح و رضویہ ایسے دکھاتا ہوں فتاور رضویہ جلد نمبر چودہ بولو مرو صفحہ نمبر ایک سو چھبیس آپ فرماتے ہیں فرقے گر رہے ہیں جو پکے کافر ہیں جن کے کفر میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کافر مطلق فرقہ پھر متلق فرقے, مطلق فرقے اور جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں اعلی حضرت تو ان میں سے نیچریوں کی جب بات آئی تو آپ فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ نصوص قرآنیا کو عقل کا تابع بتائے یا نصوص قرآنیا کو عقل کا تابع بتائے کہ قرآن عقل کے تابع ہے سائنس کے تابع ہے جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی مانی جائے گی یعنی یہ کہے کہ جہی قرآن کی گل سائنس کے مطابق ہوگی منہ گے جہی نام ہو نہیں منہ گے پھر ان بدلیں گے تو مروڑا تروڑاں گے ورنہ کوفرے جلی کے روئے رش پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک کاویلیں کی جائیں گی فرمایا جو ایسی بات کا ہے وہ پکا کرتا ہے تو کیا ہے بتاؤ سی ڈی اور سرس یہ کہہ رہا ہے سر یہ سی ڈی کہہ رہا ہے کہ سائنس جو لڑکے ہیں سائنسی اگر ان کو مسلمان رکھنا ہے تو پھر قرآن کی باتوں کو سائنس کے مطابق کرو ورنہ ان کے کافی گمراہ ہونے کا خدشہ یہی لکھا نا اس میں بولو مرو سائنس کے طلباء اور ماہرین قرآن مجید کا انکار کر دیں گے ورنہ سائنسی ماہرین اور سائنس کے طلبا کیا, کیا ہو جائیں گے لہذا قرآن کو کس کے مطابق چلاؤ اعلی حضرت نے کہا جو شخص یہ کہے کہ قرآن کی تفسیر اور معنی مطلب سائنس کے عقل کے مطابق کرو جو ان کی شیطانی عقل آئے یعنی یورپی یورپ والوں کے مطابق کرو اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ سب پھر کے بل قتر والین کا پھر متلق یہ سفا سفا نمبر ایک سو اٹھائیس پر یہ لکھ رہے ہیں یہ ایک سو ستائیس سے وہ بات سنائی ان کے عقیدے کی اور ان پر جو حکم شرعی لگتا ہے ایک سو ایک سو چھبیس ایک سو چھبیس اور ایک سو ستائیس بات نہیں سمجھ آئی مرے ہوں حضرت صاحب کون بنے غلام صاحب سورد غلام رسول سعید صاحب کی بن گئے ان نیچری خبیصوں ملاوں لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے تاکیق جو پیش کی وہ سائنس دانوں کی مخالفت کی ایسے نا اچھا اب یہ کیونکہ سائنسی لوگ ہیں یہ ملا سائنسی ہو چکے ہیں نیچری ہو چکے ہیں سمجھ آ کہ نہیں اب اس وجہ سے لطیفہ سناؤں یہ میرے ہاتھ میں کاغذات ہیں تنظیم المدارس والوں کے یہ مقالے جو لکھواتے ہیں نا سال کے آخر میں لڑکوں سے مقالے لکھواتے ہیں مختلف موضوعات اور عنوانات پر ان موضوعات اور عنوانات کی یہ کاغذ ہیں یعنی عنوان دیے ہیں کہ لڑکوں نے اس موضوع پر مقالہ لکھنا ہے اس پر لکھنا ہے اس پر لکھنا ہے سمجھ نہیں ہے میرے بات شاید. اوپر لکھا ہوا ہے، اناوین و موضوعات تحقیقی مکالا برائے شہادت العالمیہ فل علم العربیہ والاسلامیہ ایم میں یعنی آخری سال کے پر پرچیاں ہیں تنظیم المدارس برائے سال دو ہزار نو چودہ سو تیس کتنے سال, سال, سال پہلے چار سال پہلے اس کا ستارہ نمبر سترہ نمبر عنوان دیا مقالہ لکھنے کی دعوت دی لڑکوں کو کہ تم نے اس موضوع پر مقالہ لکھنا ہے وہ کیا موضوع ہے سائنسی علوم یہ لکھا ہوا ہے نا نیچے لکھا ہوا ہے اہل سنت و جماعت کے کسی بھی عالم دین کی سائنسی علوم پر تحقیقات کا مطالعہ پیش کرو یعنی سائنسی علوم پر انہوں نے کیا کہا لیکن قوسین میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ سرفراز کے لیے اعلی حضرت تو ہڈی بن کر پھنس گئے ان کے گلے میں ان کے گلے میں پھنس گئے یہ ہاں جی یہ انگریز کا لنگر کھانا چاہتے ہیں انگریز کا لنگر کھانا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت رکاوٹ بن گئے وہ نہیں کھانے دیتے اب یہ کہتے ہیں ان کے علاوہ یہ بات ان کے علاوہ یہ بات ان کے علاوہ یہ بات ان کے علاوہ اچھا کتنی کو بچہ یہ بتا یہ لنگر اور تیجا اور ساتواں اور چالیساں وہ اس کی لنگر کی بات ہے تو اعلیٰ حضرت کی زادے اور کفر اور یہودیت کے خلاف بات آئے تو پھر کسی اور کیونکہ سائنس جو ہے ان کے نزدیک یہ خدا کی خدا کا کو خاص دیا ہوا ایسا مال ہے جس پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے رامزاد جاری رہے گا سمجھ نہیں آئی جن کا ہر ہر سکھن شریحتے مستفیٰ کا ہر ہر سخل تم ہر شریت مستفا ایسے پیرے شریت پھیلا خو سلا تلا آ گئے ن سلام آ گیا کو لکھی پمیلے کادری تکانے ٹھنڈی ٹھنڈی حواؤں کو سلام دے انہیں نہ سنیں قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں ناچیز کی جان ہے وہ وقت بعید نہیں جب ان کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں خاک اور ذلت اور لانت رہ جائے گی اور ہمارے ہاتھ میں آلہ حضرت رہ جائے گا اس کے اندر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے یہ جو عمل ہے غلام لونڈی بنانے کا اس کو اس حدیث نے غیر مہذب کہا اور یہ غیر مہذب اس کو غیر مہذب کہنے والا پہلے کا ہوا تھا سب کے اللہ سمجھ نہیں آئی <سلام> بہت کمینہ وہ کیا ہے اس کی الطاف علی کی اس کے حالات پر کتاب کیا ہے حیات جاوید حیات جاوید اس کے اندر یہ بات موجود ہے حیات جاوید کے اندر الطاف علی نے اور اور بھی مختلف کتابوں میں جو اپنی اصلی کتاب اس کی اصلی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں کہ یہ غیر مہذب کام ہے غلام لونڈی بنانے کا اور یہ کام رسول اکرم نے کیا جب رسول اکرم نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بتاؤ اللہ والے, اللہ اس کو غیر مذہب ان کو غیر مہذب اس نے کہا اور انگریز ماجوت کو ماچود مہذب ہے اور وہ نہچری کے الفاظ سنو جلد نمبر چوتھی شرح مسلم سفر نمبر باون پر کہتا ہے اب چونکہ تمام دنیا میں تمام دنیا سے غلامی کی لانت ختم ہو چکی ہے اور اسلام باقی مذاہب کے بنسبت نسبت میں اخلاق اور حقوق انسانیت کا زیادہ محافظ ہے اس لیے اب اسلام میں اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جن حالات میں اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی تھی اب مہذب دنیا میں وہ حالات نہیں رہے اس نے, اس نے دو بات اس نے ایک تو رسول اکر اس, اس فیل کو یعنی غلام لونڈی بنانے کے فیل کو غیر مہذب کہا لانت قرار دیا دوسرا جس دور میں یہ کام ہو اس دور کو غیر مہذب کہا اور انگریز کے دور کو مہذب کہا اور انگریز کیونکہ یہ کام نہیں کرتے تو ان کو مہذب کہا یعنی رسول اللہ کو غیر مہذب آپ کے دور کو بھی انگریز کو بھی مہذب اور انگریز کے دور کو بھی یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے بات نہیں سمجھنا اب میں اس کا جو یہ اس کی نیچرل ثابت کر سکتا ہوں میرے خیال میں اس کے بعد بولنے کی گنجائش نہیں گنجائش اگرچہ ہو لیکن ضرورت نہیں پھر فریدی جام منظور شاہتا اس کی تقریر اب تک آپ سن چکے وہ جس طرح کے ٹوٹے پھوٹے مارو ہیں آپ نے سن اللہ اب میں اس کی ایسی خفاص سے پردہ کشائی کرنا چاہتا ہوں یاد رکھے <تصفح> <صدقے, صدقے بے تصفح> جی. دیا جاتا ہے وہ کیا کہ جس جی شرح مسلم ہے اس کے اندر اس نے یہ لکھی آئے اس کتاب کے شروع میں تعارف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب جدید طلبہ سکول کالج کے طلباء وہ کلا ججوں اور یہ جدید سکالروں کے لیے لکھی ہوئی ہے <تصفح> طلباء کے لیے فلان کے لیے سمجھائی کے نہیں اوچھا. اس کے اندر کیا کیا گیا جب بھی کوئی فقہ کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے اندر یہ چار مذہب ایسے بس چار مذہب امام صاحب کا مذہب بتاتا ہے امام شافی کا مالک کا بتاتا ہے امام شافی کا بتاتا ہے احمد بن حنبل کا حمبلی مذہب بتاتا ہے پھر آخر میں کہیں کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا فریق بن کر مخالف بن کر مقابلے میں آ کر پھر کہتا ہے فکان تھی تو یہ کہتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں اب بات کو سمجھنا چار مذہب اس نے ہر مسئلے کے اندر پیش کیے پہلے نمبر پر یعنی یہ اس کی خوبی شمار کی جاتی ہے کہ اس کا تو شرح مسلم بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے اس کی وجہ سے تو یہ پورے یعنی پاکستان کا پورے ہندوستان کے اندر اردو خان طبقے کے اندر اس نے سنیت کا سر بلند کر دیا اسلام یہ اہل سنت کی بہت بڑی خدمت سے کر دی اب بات کو سمجھنا اس پر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ عمل یہ کارنامہ یہ پھر یہ بھی اعلی سنت کے لیے تباہی بربادی ہے یہ بھی سمجھاؤ ضرور سمجھاؤ ضرور امام قدانی پہلے نمبر پر میں یہ کہوں گا میں اس سے پوچھتا ہوں حضرت یہ بتائیں یہ تو نے علماء کے لیے لکھی عربی دانوں کے لیے لکھی ہے یا عربی سے ناد عربی کے نادانوں کے لیے لکھی ہے ظاہر بات ہے عربی والے تو اردو کے محتاج نہیں ہیں تو خود عربی پڑھ لیتے ہیں اصل کتابیں جو تیرے پاس ہیں وہ خود وہی پڑھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے جس طرح تو نے شروع میں لکھا ہے یہ تو نے شکولی طبقے اور غیر عربی غیر عربی دانوں کے لیے لکھا ہے ایسے نا تو بے وقوف اگر تو نے عربی دانوں کے لیے لکھی ہے تو وہ تو ضرورت ہی نہیں ان کو اگر غیر عربی دانوں کے لیے لکھی ہے تو اب میں آتا ہوں تو نے یعنی علماء نے غیر علماء کے لیے لکھی ہے تو غیر علماء کے لیے جو لکھی ہے تو چار چار مذہب اور پھر اپنا مذہب پیش کر کے تو نے کیا کیا کیا نقصان پہنچایا اسلام کو اور آہل اسلام کو اور آہل سنت کو اپنی تقلید کرانا چاہتا ہے توجہ جتنے غیر علماء ہیں ہمارے آئی میں کرام فرماتے ہیں چاہے وہ تولابا ہوں دین کے ان کو چار اماموں کے مذہب بتانا گمراہ کرنا ہے بربادی ہے استاد کا حق بنتا ہے صرف ایک امام کا مذہب بتائیں تاکہ ان کے ذہن بچاروں کے پریشان نہ ہو جائیں بھنسا کہ یہی وجہ ہے سکولی طبقے پہلے ہی لانتی فقہ سے نہ نفرت کرتے ہیں اور نفرت کر کے یہی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ شریعت اسلام تو ایک تھا انہوں نے چار بنا دیے سات بنا دیے کوئی حرفی اسلام بنا کر بیٹھ گیا جس طرح وہابی اعتراض کرتے ہیں کوئی کہتا ہے مالکی امام مالکی ہوئی شاہ ولی جہ پہ شریعت ہے کوئی کہتا ہے شافعی کی فلا فلا اب ہم کس کی مانیں وہ لانتی پہلے ہی یہ اعتراض کرتے ہیں اس خندیر خبیث نے ان کو اور ان کے اتهال کو مضبوط کر دیا ان جاہلوں کے ہاتھ میں اپنی کتاب دے کر یوں سمجھو اس خبیث نے بچے کے ہاتھ میں خنجر دے دیا کے میں سمجھ کیا سکولیا نے سارا فساد ہے چواما ڈال ٹھیک ہے خود سیاد سیاد حضرت علامہ مفتی سنو سنو حجت الاسلام حجت الاسلام امام غزالی رحم اللہ احیاء علوم الدین شریف کے اندر اساتذہ اور تلامزہ کے وظائف بیان فرمائے ان کے آ آداب اور اعمال بیان فرمائے چوتھا وظیفہ تلا میں کا بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں الوزیفروابیا تار ان يحترز الخائض في العلم فی مبد الامر امر عنل اس طلا فنا سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة أو من علوم الآخرة فإن ذلك, يده فإن ذلك يدهش عقله ويحجر ذهنه ويفطر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والإطلاع بل ينبغي أن يتقن أولاً طریقہ الحمیدہ الواحدہ المرضیہ عند استاذہ ثم بعد ذلك یسغی الی المذاہب والشبہ وان لم یکن استاذہ مستقلا باختیار رأی واحد وانما عادتہ نقل المذاہب وما قیل فيها فلیحضر منہ فان اضلالہ اکثر من ارشادہ بلا يصلح امال قدل امیا وہ ارشاد منہارا ہال ہوں باد عمل حیرتے و الجهل ہل جہلے عن مون و عن المبتدی عنی شبہ ہے و من المبتی عنی شبہ ہے واحد من الكفار مخالط و تلقف ندب القوی النغرفل اختلافات واحد حسَ على المخالت علقفور ولهذا يمنع الجبان عن التهجم على صف الكفار وينذب الشجاع له ومن, ومن الغفلة عن هذه الدقيقة ظن, ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المشاهلات جائز ولم يدر أن وظائف الأقوياء تخالف وظائف الضعفاء وفي ذلك قال بعضهم مضآني في البداية سقارس قديقا ومضآني في النهاية سقارس زنديقا إذ, إذ النهاية ترد الأعمال للباطن وتشكن الجوارح إلا عن رواتب الفرائب فيترى للناظرين أنها بطالات وكشل وإهمال وهيهاتة فضا لی مربت القلب فی آئین شہود ہیں کہ طالب علم کو چاہیے ابتدان لوگوں کے اختلافات بالکل نہ سنے یعنی فقہا کے اختلافات یا علماء کے اختلافات بالکل نہ سنے چاہے علوم میں دنیاوی کے اندر ہوں یا علوم میں اخروی کے اندر ہوں کیونکہ یہ اس کے عقل کو دہشت زدہ کر دے گا اس کے ذہن کو پریشان کرے گا اس کی رائے کو سست کر دے گا اور اس کو ادراک کو اطلاع سے مایوس بنا دے گا تو مناسب یہ ہے اولا ایک ہی طریقہ جو اچھا ہو اس کے استاذ کے ہاں اس کو پختہ کرے پھر اس کے بعد مذاہب اور شبہات سنے ان کی طرف توجہ کرے اور اگر اس کا استاذ مستقل ایک, ایک رائے ایک رائے رکھنے میں مستقل نہ ہو ایک مذہب اختیار کرنے میں مستقل نہ ہو اس کی عادت مختلف مذاہب کو نقل کرنا اور جو کچھ مذاہب کے اندر ہوتی ہے کلام اس کو نقل کرنا ہو اس سے شاگرد بالکل پرہیز کرے دور بھاگے کیونکہ اس کا گمراہ کرنا اس کی ارشاد سے زیادہ ہوتا ہے ایسے استاد کا ارشاد کی رشوت ادلال زیادہ ہوتا ہے یعنی کیا مطلب کہ لڑکوں کو گمراہ زیادہ کرے گا ہدایت کا کم دے گا تو فرماتے ہیں اندھا شخص اندھوں کی رہنمائی رابری کا حق نہیں رکھتا صلاحیت نہیں رکھتا وہ منحرا حاله بعد فی عمل حیرا اور جس شخص کا یہ حال ہو جس استاد کا تو فرمایا وہ ابھی تک حیرت کے اندھے پن کے اندر ہے جہالت کی کے جہالت کے حیرانی کے اندر ہے اور آگے فرمایا کہ مبتدی طالب المبت جو ہے اس کو شبہات سے منع کرنا یہ ایسے ہے جیسے کوئی نیا نو مسلم شخص ہو جس کے دل دماغ کے اندر اسلام پختہ نہیں ہے اپنے دلائل کے ساتھ ایسے شخص کو کفار کے میل جول سے دور رکھنا دور رکھنے کے مشابہ یعنی جیسے کہ نو مسلم کو یا ایسے انسان مسلمان کو جس کے اندر اسلام پختہ نہیں ہوا دلائل کے ساتھ اسلام کی حقانیت اس کے دل دماغ میں ابھی تک نہیں بیٹھتی تکلیدی ابھی نیا نیا مسلمان ہے تو اس کو کافروں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے منع کیا جاتا جائے گا تاکہ یہ ان کی صحبت میں شوقوں کو شبات میں پڑھ کر برباد نہ ہو جائے فرمایا جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے جس کے اندر کسی ایک مذہب مسئلہ حنفی ہے شافیہ ہے ان کے حق یعنی دلائل اور اسلام کے حقانیت اور صداقت اور فکا, چون فکا کی فقہ کے کسی ایک مذہب کی حقانی صداقت اس کے دل دماغ میں پختہ نہیں ہوئی تو فرمایا اس کو بھی اسی طرح بچانا پڑے گا اس نو مسلم کی طرح اختلاف کو کے اختلافات کے بیان سے اس کے سامنے نہ رکھو ورنہ وہ بےچارا پریشان ہو کر وہ کہے گا پتہ نہیں اسلام کیا ہے کیا نہیں جیسے کہ سکولوں کے ذہن میں یہ شبہات لانتی کے اندر وہ, وہ تو خیر پکے ہو چکے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام خرابی نو فقہ والوں نے کیا اور فرماتے ہیں جس طرح کے ایک آدمی اللہ کا ولی ہے جید پختہ عالم دین ہے جس کے دل دماغ کے اندر شریعت اسلامیہ پختہ ہو چکی ہے با عمل آدمی ہے متفی پرہیزدار ہے تو ایسا شخص کفار کے ساتھ اگر مرتدین ہیں ان کے ساتھ وہ آتے ہیں اس کے پاس با مباس ہوتے ہیں مناظرے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ وہی وہ بات ہے کہ جیسے باجید مستام رضی اللہ تعالیٰ نے چکلے کنج, کنجری کے کوٹھے پر چلے گئے تو اس کو ولی بنا کر آئے اب کوئی آدمی ہم جیسا کہے کہ ہم چلے جائیں تو ہم واپس آئیں گے کنجر بن کر آ رہی کسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کار پاکاں را کے آس خود مزید تو فرماتے ہیں بزدل جو ہے اور مثال دیتے ہیں تو بزدل جو ہے اس کو دشمن کی فوج میں گھس کر حملہ کرنے سے روکا جاتا ہے کیونکہ بزدل ہے ادھر جا کر مر جائے گا اور اگر کوئی مولا علی کی طرح بہادر ہے شیر خدا ہے اور تمام حرب جنگ کے جانتا ہے <laughs> اس کے لیے دشمن کی فوج میں گھس کر حملہ کرنا کوئی مضر نہیں تو فائدہ مند ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اگلی اگر سے میں نے پڑھ دی ہے لیکن اس نے یہاں تک کافی ہے جو مقصود ہے اس سے حاصل ہو جاتا ہے غرو کے سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ آپ اس بات پر زور دے رہے ہیں چوتھا وظیفہ بیان کرتے ہوئے طالب علم کا کہ اختلافات سے دور رہو چاہے فرمایا بنیادی علوم کے اندر ہو چاہے دینی علوم کے اندر ہو ابتدا لو ان کے قریب مت جاؤ بس کوئی فن ہے اس کے مسائل پڑھو اختلافات میں مت جاؤ تاکہ تمہارا ذہن پریشان نہ ہو جائے سمجھ آئے کہ نہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مذاہب نقل جس کی عادت جس استاد کی عادت مذاہب نقل کرنے ہو اور ایک رائے جو ہے اس کی پختہ نہ ہو کبھی اس طرف کبھی اس طرف تو فرمایا اس سے پہنت کر بچے اس سے باہر دور بھاگ وہ استاد بننے کے قابل نہیں اور فرما رہے ہیں فین ابلا اکثر میں نے شادی وہ تیرا بیڑا غرق زیادہ کرے گا تیرا نقصان زیادہ کرے گا تیرے ایمان کا نقصان کرے گا یہ غلام رسول سیڈی جو ہے اس نے اسی طرح کیا ہے کہ مسلم کے اندر اس ظالم نے کیا کیا چار چار پانچ پانچ مذاہب نقل کرتا ہے فتا کے نقل کر کے پھر آگے امام ہمارے حنفی امام جو ہیں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کا فریق بن کر پھر کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں اس مسئلے میں میں یہ کہتا ہوں مصنف کی رائے یہ ہے تو اب چار چار پانچ پانچ مذاہب نقل کرنا یہ امام غزالی رحمہ اللہ جس طرح فرما رہے ہیں یہ تو بیڑاگر کرنا ہے اس خبیب سے پوچھ تم نے کون سی خدمت کی دین کی تو نے تو الٹا علیہ سنت کا بیڑا گرک کر دیا تم نے تو پڑھنے والوں کا بیڑا گرک کر دیا جب وہ چار چار مذہب پڑھیں گے ظاہر بات ہے وہ ہے تو میٹرک والے سکول والے علماء کو تو تیری کتاب اردو والے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود اصل کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو نے تو لکھی ہے یہ سکولیوں کے لیے سکولی تو ویسے ہی بہمان مرتدین ہے پہلے ہی وہ تو شیت اسلام سے متنفر ہیں ہیں اور جب تم نے چار چار مذاہب ان کے سامنے پانچ پر رکھ دی اور پھر اپنی جو ہے وہ شیطانی تاقی آگے رکھ دی تو بتا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا تو امام غزالی کے فرمان کے مطابق اس کا یہ دلال جو ہے وہ ارشاد سے اکثر ہے زیادہ ہے نقصان زیادہ کر رہا ہے کیا اس نے اور فائدہ کم پہنچایا معلوم ہوا ہے اس کی شرح مسلم جو اس کا بہت بڑا کارنامہ شمار کیا جاتا ہے ہاں جی اور اہل سنت آہ کے جناب اعلی سنت کے لیے یہ کوئی باعث فخر ایک کارنامہ شمار کیا جاتا ہے یہ اٹھ ہے برعکس ہے یہ اہل سنت کا بیڑا بٹھا بہانے کے لیے ایسا کیا ہے یہ کارنامہ باعث فخر نہیں ہے یہ باعث دلت ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی معلوم ہوا غلام رسول کی خدمات جو ہیں وہ ہمارے اسلام اور اہل سنت کے لیے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح سر سید کی خدمات ہے سمجھ نہیں آئی یہ غلام رسول شعید ہی کہتا ہے کہ سائنٹفک طریقے یعنی سائنسی طریقے کے ساتھ جو بات ثابت ہو جائے وہ حتمی یقینی ہو جاتی ہے قرآن کو اس کے پیچھے پھیرو وہ نہیں پھرنے والی ہمارا اس پر اعتراض یہ ہے کہ بتا سائنس دانوں کا یہ نظریہ ہے نئے شیطانوں کا کہ آسمان کوئی وجود نہیں ہے یہ حد نگاہ ہے اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام میں سنت فتاور رضیا شریف کے اندر کئی بار لکھا ہے کہ سائنس دان وجود آسمان کو مل کر اور انکار وجود آسمان کو فرا ہے ہمارا اس سے سوال یہ ہے کہ تو نے کہا سائنسی نظریات آخری اور حتمی اور یقینی ہیں یہ سائنسی نظریہ ہے یہ فلسفہ نہیں ہے سائنس دانوں نے مشاہدے تجربے سے انہوں نے کہا جی ہم نے مشاہدہ کیا دوربینوں کے ساتھ ہمیں حد نگاہ محسوس ہوتا ہے کوئی آسمان ایک حقیقت نہیں ہے اب سمجھ آئی جب سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں تو یہ سائنس ہی نظریا ہو گیا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ تیرے مذہب کے مطابق تیری سوچ کے مطابق یہ حتمی اور آخری ہو گیا تو بتا تو اس کے ساتھ متفق ہے یا نہیں اگر متفق ہے تو تو مرتد کر اگر متحد نہیں تو آخری حتمی سین تو تو اتنا حتمی یقینی سمجھتا تھا کہ قرآن کو اس کے ساتھ پھولنا واجب تھا تیرے نظریے کے مطابق تو اس حتمی اور آخری کے خلاف ہو کر تو کافر بھی کافر ہو گیا کیونکہ حتمی اور آخری چیز تو یہ ہے اس کے مطابق تو نہ ہوا جب تیرا اعتقاد اس کے مطابق نہ ہوا تو تو نے ایک آتمی اور آخری چیز کا انکار کر دیا سمجھ نہیں آ رہی اب تجھے لان... تجھے مردود کہیں تیری بات کو غلط کہیں جی یہ سائنسدانوں کی بات کو اور اگلی ہماری بات یہ ہے کہ یہ جی بتا یہ تو سائنسی جو مشاہدے تجربے جو استقرائی چیزیں ہیں کیا پتا چیزیں م... ت... اللہ تعالی کائنات کے اندر جس طرح کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے ان کی استقرا غلط ہو گئی یہ تو استقرائی ہیں تو بےمان جب استقرال ساری کائنات کا ہو نہیں سکتا تو استقرال ناقص جو ہے وہ تو زنی ہوتا ہے بغیر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ قطعی چیزیں ہیں اس کو مطلب ہے تو تو پود منطق کو بھی نہیں جانتا منطق کے اندر صاف لکھا ہو استقراط تام ہو تو پھر قطیت کا فائدہ دیتا ہے ایسا ہے نا تو استکرا تو ہے وہ ادھر ناقص کیونکہ ساری کائنات ساری کائنات تو سائنسدان محال ہے کہ سائنسدان ہر ہر چیز کا مطالعہ کر لیں مشاہدہ کر لیں اور تجربہ کر لیں یہ تو محال ہے ان سے لایا قرآن مجید میں لایہ علم و جنوت رب کا اللہ یہ تو صاف نرس قطعی ہے تو سائنسدان کون کتا ہوتا ہے اس کی مثال سائنسدان کی تو مولا روم نے یہ پیش کیا ہے کہ گدے نے پیشاب کیا مکھھی اوپر آ کر بیٹھ گئی بو بو کرتے ہوئے کبھی ادھر چلی جائے کبھی ادھر چلی جائے اور کہنے لگی کہ سمندر ایسا ہی ہوگا اب جس طرح کہ مکھھی نے گدے کے پیشاب کو سمندر تصبر کر لیا تو تو اور تیرے جو سائنسدان ہیں نبی انہوں نے یہ جس, جس چیز کو دیکھ لیا جتنے, جتنے چیزوں کو انہوں نے دیکھ لیا اور مشاہدہ اس کا کر لیا ان کا کر لیا تو ان کے نزدیک اب یہ گدے کا پیشاب یہی کائنات ہے خدا بنتی ہے اور قرآن یہ فرما رہا ہے جنوب رب کا اللہ ہو اللہ تعالیٰ تیرے اللہ تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی تیری اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے جاندار ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بات نہیں سمجھ آئی معلوم ہوا یہ جس طرح میں نے دعویٰ کیا شروع میں یہ سر غلام رسول سعیدی سر سید کی ایک تجلی یہ بالکل اس کی تجلی ہے اور یہ نئے شریع ہے اس کی اسلام کی اسلام کے لیے اس کی جتنی خدمات ہیں جی ان کے ہوتے ہوئے ان خدمات کے ہوتے ہوئے ہاں جی کفار لوگوں کی سازشوں اور فتنوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی یہود نصارہ کے ان اس کی اسلامی خدمات کے ہوتے ہوئے یہود نصارہ کے فتنوں اور سانسوں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی اسلام کا یہ وہ دوست ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اسلام کے دشمنوں کی ضرورت نہیں جاتی اور یہی حال اس کا نہیں ہر اس ملا کا ہے جو سکولی دین کا ہے زیادہ یہ سارے ہی انگریز کی تا... انگریز کے تجلی ہیں با واسطہ سر صحیح ہے سر جی بات اس کے اندر جب کوئی عالم زندہ بیٹھا ہوا ہے تو سمجھو تین میں ایسا رکھنا ہے جو کبھی تو <تصفح> نہیں ہوگا بے شک سال اولماء کی ز... موت <تصفح> نا پر ہونے والا رکھنا ہے بے <تصفح> شک اور علماء شیطانی کی زندگی نہر ہونے والا رکھا بالکل سبحان سبحان اب آگے بات سمجھ لاسٹ میرے خیال میں اس پر جو میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ چکا ہوں بے شک ہاں ہاں نظم رہ گئے اقبال کیرے تکبیر ہر ہر تحقیق ہر گوسیا ایسے ملاؤں سے اقبال مخاطب ہوتے ہیں کب ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ میں ڈھونڈ رہا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جسے کا زراغ فرماتے ہیں یورپی نیسری ماحول تہذیب کے دور کے اندر منزل مقصود کا سراغ لگانا بہت مشکل ہے یہ صرف اسی شخص کو حاصل ہوگا جس کی آنکھ چیتے کی آنکھ جیسی رات اندھیری میں دیکھنے والی ہو چیتے کی آنکھ جو ہے نا رات کو ایسے دیکھتی ہے جیسے تمہاری ہماری آنکھ دن میں دیکھتی اقبال کہتے ہیں انگریزی ماحول معاشرے میں دنیا میں تاریکی اور اندھیرے کو پھیلا دیا ہے اس تاریکی کے دور کے اندر اگر کوئی سیدھی اور حق کی صحیح بات کو تلاش کر سکتا ہے تو وہی مرد فقیر کر سکتا ہے کہ جس کی آنکھ ایسے لانتی ماحول کے اندر بھی ہمیشہ حق کو دیکھنے والی ہوتی ہے سمجھ نہیں آئی یہ مطلب ہے کہ چیتے کی آنکھ جیسی آنکھ ہو اندھیری رات میں دیکھنے والی تو پھر حقیقت کا سراغ مل سکتا ہے مقصود کا سراغ مل سکتا ہے میسراتی ہے فرصت شاید. فقط غلاموں کو میسراتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندے ہر کے لیے جہاں میں اللہ کو آج میں فارغ گیا کیا آج فارغ ہوں اقبال اگریز شیخان آزاد بند ہوں فارغ right. ہو کی بات کے فرسط غلام ملازم ہوں چھٹی چھٹی مصروف بیٹھا یا سنا رہا یا سن رہا یا ربت مصروف ہے بندیا تو سبحان اللہ کیا بابو فارغ ہونا ادھر شروع ہو جائے ذکر تبلیغ فارغ ہونا ہدایت کام اسلام کرنا لگ جائے بال اس فقط غلاموں کو نہیں ہے بندے ہر کے لیے جہاں میں فراغ تیری نظر ہاں فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے تیری نظر کنگاہجہری یہ آخ کے تے انہوں نے گلبات حکومت ہونا ہائے ہوئے ہوئے سب کچھ کریئے بنے دیا اے ویک ویک تو خیرہ کر رہا من ہکا بکا پنجابی میں کہیں گے ہکا بکا بننا ہے بک بکا ویس کے اکبال کہ تیو یہ دعا دے سکنا محبوبے خدا گور وہ محبوب ہے خدا جنہیں میرا دیرات جنت دیا چیزاں غل سبحان اللہ جس محبوب نے اللہ تو سوا نظر نو پاسے خرچ کی سبحان نو جس محبوب نے رب تو سوا مخلوق نو دیکھنا بھی گوارا گل سرو جس محبوب دی اک کی تل رب تو ہٹ کے گئی نہیں میں دعا منگنا او محبوب تیری اخ دی نگرانی کرے تاکہ انگریز والی چیزاں ساری سال کیا گاؤں سے زندہ باد فروغ والے لوگوں کا فروغ بلندی ہاں کھیرا کر رہا ہے تجھے تیری نظر کا نگاہ باہو صاحب ماد بڑا کیا سمجھ وہ بد میں ایش ہے مہمان یک نفس دو نفس چمک رہے ہیں مثال ستارا جس کے عجاب جد پیالے ستارے انگ ہاں چمک دن بل میں میاش پیالے کیا مطلب یورپی تحزیب جیڑی پیڑ مردنی ہوں ایک دو سا مہمان ہوں وہ باز میں آ کے جی تے دے دسن او باز محش کیا مطلب تحزیب او تمدن وہ رن سہن हजात समझी दिना प्राणी जिथे वेखे कि माह وچ انسانیت کوئی نہیں وچ دینداری کوئی نہیں وچ کوئی شے نہیں محل نے کمکنے لٹانے ہر پاسے او دے نال جڑی تہذیب چمکدی دوکدی پڑی سائنس دے سامان نال جڑی تہذیب چمکدی پئی فرماندہ اقبال سمجی چاند دن تے چاند لمہاں دی مہمان ائی کیوں کہ جدوں چمک کے دی کسی دوسری چیز نال لے اندر ا دے کچھ ہے ہی نہیں ہی کوئی نہیں تے آپے انسان تانگا کے گے واستے چند دی مہمان سمجھی یورپی تہذیب وقت مل سکتا نہیں یورپی تہذیب نو بہتا وقت نہیں مل سکتا یہ ہوں غلام رسول سعیدی شیر غلام رسول شیری کی نظر کر رہا ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے پر ایک بات رہ گئی او اگر وہ بات رہو تو موضوع برا سمجھو کرو وہ گل وہ حضرت کے پیر کی بات ہے غلام رسول کے پیر کی بات ہے پورا کرو اقبال کہتے ہیں کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کتنا کو میں نے برطانیہ میں نے فلاں ملک سے ماشاء ماشاءاللہ مسلم کی شروعات رکھی ہوئی ہیں فلاں رہا, فلاں رہا, فلاں فلاں فلاں فلاں اتنا مطالعہ لکھا ہوا مسئلہ وہ خبیش نے اپنی کتابیں صرف دکھانے کے لیے یہ شرح مسلم لکھ دی تو میں نے فلاں فلاں کتاب میرے پاس ہے یہ حوالہ ہے فلاں کتاب میرے پاس ہے یہ حوالہ ہے بولا کتاب میرے پاس ہے یہ حوالہ اقبال ایسے کو کہتے ہیں کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور دو کتنا سبا سے بھی نہ ملا تجھ کو سراغ اقبال فرماتے ہیں ملا او سکوری ملا کتابوں نے تجھے ایسا اندھا کر دیا کس نے کتابیں آنکھ آل نہیں دیتی آنکھ اللہ کے فکیروں سے ملتی آنکھ آنکھ والے سے ملتی ہے بات کو سمجھنا اب اقبال کہتے ہیں اوے تجھے کتابوں کے شوق ذوق نے اتنا اندھا کر دیا کتابیں پڑھ پڑھ کر اتنا اندھا ہو گیا کہ سباب چلی صبح کی ہوا کیا صبح کی ہوا جب چلتی ہے پھول کھلتے ہیں بولو برو پھول کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجھے ایسا اندا کر دیا کہ صبح کی ہوا چلی وہ پھول کھلانے کے لیے آئی تجھے پھول کا سراغ اس سے بھی نہ مل سکا کیا مطلب ہاتھ کا یہ حضرت صاحب ہمارے آئے انہوں نے جو فکر پیش کیا یہ صبح یہ سبا ہے یعنی ان کو سمجھو ان کی باتیں یہ گل حقیقت حقیقت کا چراغ یہ حقیقت کے پھول ہے اور یہ فکر جو ہے یہ اس باد سبا ہے اس کی وجہ سے جدھر جاتی ہے جدھر جاتی ہے بے سمجھوں کو بھی سمجھ دے دیتی ایسے ملتا ہے یہ فکر جدھر رخ کرتی ہے حق کا پتہ چل جاتا ہے اقبال کہتے ہیں وہ ملا غلام رسول کتابوں کتابوں میں وانتی بیٹھ بیٹھ کر اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اب ادھر باہر سے کوئی ہوا باد سبھا چلتی ہے جو ہدایت کے پھول کی پوری خبر دیتی ہے تو اس سے بھی ہدایت حاصل نہیں کرتا ماللہ ماللہ ماللہ اور ایمان سے کہتا ہوں آج ملہوں کا یہی حال ہے جو بھی کتابوں پر قناعت کر رہے ہیں نا اور کہتے ہم کتابوں سے ہدایت حاصل کر لیں گے وہ فکر سے معلوم رہا شیر باقی ہاکر جی سارے سنو یہ کیوں معرووم رہتے ہیں وہ کتابوں کی مصروفیت خود معرومی کا سبب ہے کیوں کیو? بندہ یہ کتاب یہ اعتماد کر بیٹھے ہیں کتاب اور نفس پر یہ خود اعتماد ہی پیدا ہوئی اور نفس پر اعتماد کرنے سے ختم اللہ تعالیٰ نے ہدایت خراز ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ وابستہ رکھا ہے وہ خاص بندے اللہ کی طرف سے آتے ہیں م. اس کی تربیت درشعال درشعال پاتے ہیں ان کے متعلق اقبال نے کہا ہے بنا سنا دوں دو دو دو دو دو سن دو کہ مدرسے سے مدرسے مدرسے معروم ہے اور کوہو بیابان سے فقیر نکل رہے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے ہدایت والے روشن زمیر نکل رہے ہیں سنا دوں سنائیں ضرور یہ نظم کا نام ہے مدرسہ جو پہلے سنائی تھی وہ غزل ہے وہ غزل ہے وہ غزل ہے جی مدرسہ وہ غزل ہے جی مدرسے مدرسے کے متعلق اقبال کیا کہتے ہیں اصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے اصر ہادر ملا کل ہے تیرا جس نے قبض کی رو تری دیکھے تجھے فکر ماشاء الحت مدرسے مدرسہ جی تر مدرسے سارے ٹکر ہاں جی پڑھاتے ہیں ملازمت کے لیے وہ یہ سارے ہے مدرسے نہیں ہے جیسے جان کٹ نکال لیتا ہے یہ کتے نکال جائے تیرے ایمان کی جان نکال رہے ہیں ایمان کی جان نکال رہے ہیں آسر حاضر ہوتا ہے تیرا جس نے قبض کی روح تری دیکھے تجھے فکر ماش आ, आ, आ, आ, आ, دل دلتا ہے حریفانہ کشا کش تیرا دل رستا ہے باطل ٹکران ٹکرا نہیں کدی ٹکراؤ سوچتا نہیں کدی دی باطل لال سوچتا نہیں سوچتا نہیں مر چکے کیوں آخ گی نا ہی یہ سیب سے زندگی ہری فا کشا کش ہوں باطل بھی جنگ توجہ ازمندر دل رستا ہے ہری نہ کشا کش سی تیرا سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب زو کے خراش سبحان اللہ مرے جدو انو حق باطل دی جنگ تے مخالفت تے اے اے زو کندر و مک جاوے پھر زندگی زندگی نہیں رہن بندہ جی اندیں مر جاندہ سبحان اللہ, اللہ! جی اندیں مر جاندہ مر اس جنون سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خیرد سے کے بہانے نہ تراشت فرما نے ہو جیڑا عشق جنون اندر ہندہ سی مسلمان نہ دے جیڑا عشق تے جنون مسلمان نہ دے اندر ہندہ سی جیڑا اکل بہانہ بڑان لگ دی سی اکھ دی سی ایتھے نا کر ایتھے اینجی کر بچ جا اپنے آپ نو بچا ले बहाना बना के मैदान बचाना चाहती अकल न बहाने सा अकल न इश्क जवाब देता सी पराम बहाने ना बनाओ असा हुसैन आंगू मैदान भज اس جنون سے تجھے تعلیم نے کیا گانا جڑی تعلیم اترا پائی بیٹھے وہ عشق جنون تیرے اندر ختم ہو گیا ہر عقل دے بہانے من نے تا کر کے من کٹو بن گیا ہے نکما کٹو بن گیا ہے نکما اس جنوں سے تجھ تعلیم نے بیگانہ کیا ہے جو یہ کہتا تھا خرد سے کے بہانے نہ تراش اکل رات بڑا. سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان مردہ کدھر چل چل مارتے آو. جیتی کر چل قربانی دیتے فطرت نے تجھے دید شاہی بخشا فطرت نے تجھے تجائیں جس میں رکھ دی ہے غلامی لے خوفاش سرمند نے ہایو مسلیا غلام انگریز دیا ٹٹوا سگولی تیرے اندر قدرت نے بادہ تاہینا والے جوہر رکھے سن اگریز دی غلامی چ لانتیا گواہ بیٹھ اج چمگا در بن بیٹھ چمگا در جی چمگا در دن نو اڑ نہیں دی سورج نی ہوں اسلام دے دور دے اندر. اسلام کے ماحول جی نہیں مرن لگ اس واسطے تو چمگا دڑ اسلام دا باز نہیں رہ اسلام دے باز اسلام جی سن تو انگریز دی ہنیری را پھر چمگا دڑا جی کیا بات ہے پہ فطرت نے تجھے فطرت فیض نے اللہ تعالیٰ تینو پیدا کردیا ہدایت رکھی سی ساری گلا بی چنگے جی جو رب جہ رکھا فیض فطرت نے فیض فطرت نے تجھے شاہی بخشا جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہے خفاش خفاش چمگا دن اور اقبال فرماندہ مدرسے چھپایا جن کو جس بندیال مدرسے نے فلانے مدرسے کالمی مدرسے مدر مدرسے نے جس مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو خلوتے کو بیا ماں میں وہ اسرار ہے پترا مدرسے जेड़े राज तैथ छुपाई बैठे ने जंगलों से बयाबाना पहाड़ों तनाई ल जरत जंगलों गुरबंगमानस एक गल खर बन के बजदी بندہ سی چرخ بربست مزید اما گفت باباشنابو بولا کردان مسافر گفتو با کہ گفتو آج بجا بولا جدو میں فقیر مسافر مسافر خانے تو جاواں گا مسافر خانے سے اپنا بسترا اٹھاؤں گا है تو है سب کہیں گے ہمارا دوست تھا ہمارا بیلی تھا ہمارا آشنا تھا है لیکن میں صاف کہتا ہوں میرا کوئی آشنا نہیں ہے ادھر کیوں اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے کس کو کہا ہے اور کس کی کہا اللہ سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی یہ وہ راز اقبال کہتا ہے مرے مولوی جڑے راز مولے ماں جڑے راز سے نہیں ہے جنگل ہے اقبال ہمارا ایک اور مکان پر فرماتا ہے فطرت کے مکان سے دکی کرتا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہن کہانی کون آہ, یا हाँ. مر یا بتائیے سہارا یا مر دستانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فطرت کے کیا مقاصد ہیں کیا مطلب یہ کائنات جو اس مالک کے کائنات نے بنائی اور اس کے بنا جو مقاصد اس نے چھپا رکھے ہیں نا اس کو اگر جانتا ہے نا کوئی تو کون جانتا ہے فرمایا یا صحرا کا مرد جانتا ہے پہاڑوں کا مرد جانتا ہے کیا مطلب جو وہاں پر بیٹھ کر تنہائی میں اس رب العالمین کے ذکر فکر میں مصروف رہتا ہے اور صوفیہ کے طریقے کے مطابق تنہائی اختیار کرتا ہے <سؤال> <سؤال> اس پر یہ راز کھلتے ہیں بے <سؤال> اس پر یہ راز کھلتے ہیں کتابیں <سؤال> لگتی <سؤال> <سؤال> آخری میں بات کرتا ہوں <سؤال> <سؤال> وہ اس کے پیر کی جو رہ گئی جی تھی جدھر شکار پڑی تھی اس کو زندہ بادبادی ادھر رکھا ہے مرید کہتا ہے توجہ مرید کہتا ہے قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق کرو اسلام کو سائنس کے ساتھ چلاؤ بس سائنس اور قرآن ایک پیر کی بات سناتا ہوں خطبات بات کہاں ہے او ادھر رکھا ہوا پیو ادھر پہ ادھر پہ آج عازمی حصہ چوتھا یہ سائنس کے متعلق اور اسلام کے متعلق حضرت کے پیر نے جو فیصلہ دیا ایک سو اٹھارہ صفح اور دو سو ایک صفحہ دو مقامات پر بہت کیا ایک سو اٹھارہ ایک سو بیس وہ جو ہے اس کو لکھ رہا ہے دو سو پر دو سو ایک سو بیس ایک پر کہہ رہا ہے توجہ بھائی سائنس کی سمت اور ہے اسلام کی اور اس کی مثال ایسے ہے جیسا ایک شخص مشرق کی جانب جا رہا ہے تو دوسرا شخص مغرب کی جانب کی صحت مخالف سے ملاپ نہیں ہو سکتا مخالف سمت تو آپس کدی مل نہیں سکی نہیں سکن گئی اسی طرح اسلام کا عروج بلندی کی طرف ہے اور سائنس کا نزول پستی کی طرف ہے اسلام اوپر کو جا رہا ہے یہ نیچے کو جا رہی ہے کیونکہ یہ آگ پانی یہ مٹی کے پیچھو جائے لہذا ان کا ملاپ نہیں ہو سکتا اور نہ سائنس اسلام کا مقابلہ کر سکتی ہے اسی طرح توجہ بھائی تو اب ایمان سے بتانا اس نے پیر نے کہا کہ سائنس اور اسلام سرا سر مخالف ہے اکٹھے نہیں رہ مثال دی اس نے ایک شخص کا رخ مشرق کی طرف ایک کا مغرب کی طرف مخالف سمت جا رہے ہیں تو کبھی اکٹھے نہیں رہ اب بات کو سمجھنا اگر ان دونوں کو ملانا چاہتے ہو تو صورت یہ ہے کہ ایک کو روک کر اس کا رخ پیچھے دوسرے کی طرف کر دو مغرب والے کا مشرق والے کی طرف کر دو یا مشرق والے کا تو پھر مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے پھر مل جائیں گے اب بات کو سمجھنا ذرا کازمی بڑا کہہ رہا ہے یہ دونوں کیونکہ مخالف سمت جا رہے ہیں یہ اب سائنس ادھر کو روکنی پھیر سکتی اور اسلام سائنس کے پیچھے پیر نے تو کہہ دیا اسلام اور سائنس جمع ہی نہیں ہو سکتے اور مرید کہہ رہا ہے دونوں کو اکٹھا کر لو اور تفسیر بدلو قرآن اب وہ کیا کہہ رہا ہے اگر ملانا چاہتے ہو اگر دونوں کو ملانا چاہتے ہو تو ایک صورت اعلی حضرت نے جو بتائی اعلی حضرت نے بتایا سائنس کو مسلمان کرو بحران بحران بحران اسلام بحران کو کافر مت بناؤ سائنسی مت بناؤ کیا مطلب سائنس کا رخ پھیرو اسلام کی طرف اس طرح کہ جو بات سائنس کی اسلام کے مطابق ہو اس کو مانو جو نہ ہو تو اس کو اس کو کہو یہ غلط ہے پھر اس پر دلائل پیش کرو اس کے غلط ہونے پر جیسے آلہ حضرت نے کیا سمجھ نہیں آ رہی اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا کہ اس جو مغرب, مغرب کی طرف جا رہا ہے سائنس اس کا رخ پھیرو کس کی طرف مشرق کی طرف پھرتا ہے ٹھیک ورنہ چتر مار کے جان دیو سے دو اور یہ لانتی کہتے ہیں نہیں اسلام کا رخ پھیرو مغرب کی طرف اور انہوں ملاؤ سمجھ نہیں آئی और सच्ची दस इतो गल करना हना ईसाई गया खौता मज लै मज कभी देखी नहीं सी ईसाई दुणा। गया भैंस लेने के लिए भैंस उसने कभी देखी नहीं थी अगला कोई दफेबाज था उसने भैंस तो दी लेकिन भैंस के साथ जो बच्चा था वो गदे का लगा दिया جب چائے لے کر واپس آیا دودھ لینے کا وقت آیا شام کو دودھ لینے کے لیے گدے کے بچے کو بھینس پر چھوڑا دودھ اتارنے ڈاللہ کے ڈاللہ لیے وہ ایک طرح منہ کر کے ہنگنا شروع کر دیا اور جو بھی تھی اس نے ریگنا شروع کر دیا ڈاللہ ڈاللہ ڈاللہ وہ بڑا پریشان اخیر کہتا ہے اے ظالموں دھد تصیب کی گل بولی کر لو ایک ہی مہان نسیب آشرے کدی کٹھے ہو سکتے مریض آد کرو بدلو کرو سمجھ جا رہی. آ رہی اچھا اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جلانتی کہتے ہیں سائنس قرآن سے نکلی ہے غلام فضول کے غلام فضول کے مطابق بھی توجو غلام رسول کے مطابق بھی اور پیر کے مطابق مرید پیر دونوں کے مطابق یہ بات اڑ گئی لانت بن گئی جھوٹ بن گئی ایک سائنس قرآن سے نکلی ہے کیوں وہ کہتا ہے سائنس کی تفسیر عقل کے مطابق کرو اس کا مطلب اگر اندر سے نکلتی تو مطابق کریں کس لیے جو اندر سے نکلے گی وہ تو ہے ہی مطابق وہ تو استمبا اندر سے نکل رہی ہے مطابق کیوں کریں کیا مطابق تطبیق خرچ وہ پھر باہر کی چیز ہے اب تو مطابق کرنا چاہتا ہے یار اور پیر بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں مشرق مغرب کی طرف جانے والے شخصوں کی طرح ہیں جب یہ طرح ہیں تو پھر نکل کیسے کیا اندر سے کے سڑک کنارے دو منجے ڈال کے ستے تھانے سے نیندر بڑی ستا پولیس والے ایک منجی سے ميں ميرى ماں ستے ہوئے دجے منجے ميرا پيو ميرى بيى ستے ہوئے سڈي كل فالتو منجى كونى پولس والا كہن نہ مراديں سانو نہيں منجى ديتے نہيں آپ كسى ترتيب ديگيے سگو اللہ سبحان اللہ اس نے صحیح کہا ہے آدمی نے صحیح کہا ہے کہ یہ دونوں مل نہیں سکتے آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کو آیت پر جب میں کلام کروں گا تھوڑی سی تو ان شاء اللہ آپ کو مدد ملے گا ایک ہے سائنس ایک فلسفہ اور ایک دین سائنس اس علم کو کہتے ہیں جو ہوا سے ظاہری کے ذریعے مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے بے شک کیا لیکن ایک ہے سائنسی نظریہ کیا؟ سائنسی نظریہ سینسی نظریہ جب پہلے ابتدان بنتا ہے تو وہ ایک خیالی وہمی اور ایک فکری شاع ہوتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بلشاند. بلشاند. جیسے آپ کو میں نے کشش شکل کے نظریے کے متعلق دا... وہ نیوٹن کی بات سنائی کہ سیب کے نیچے سیب کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اوپر سے سیب گرتا ہے اور وہ کہتا ہے اور اس کے فورا وہ سیب جیسے میں نے بتایا بھائی اصل مجھے جو میرا <laughs> وہ جو دل کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ لازمن وہ شیر اس کی شیب اس کی ٹنڈ شریف میں لگا ہوگا شک ٹنڈ نے اس کو بوندلا دیا ہوگا چکرا گیا چکرا گیا تو چکرا کر کہنے لگا خیال یہ خیال ہو گیا یہ <laughs> وہ نے فیصلہ کیا کہ یہ جی نیچے اس وجہ سے آیا نیچے اس وجہ سے آیا کہ زمین بھاری تھی تو بھاری نے اس کے کو پھینچ لیا ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے یہ کوئی عقلی یقینی بات نہیں ہے یہ اسے کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے اس کے متعلق کوئی نگریا بھی قائم کر سکتا ہے تو اس نظریے کو آپ حتمی اور یقینی نہیں کہہ سکتے وہ ایک واہمی خیالی اس کا صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے مثلا آپ جب کسی بھاری چیز کو نیچے گرتا دیکھتے ہیں تو آپ اس کا سبب اور علت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا بھاری پن اس کو نیچے لا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ دمل اس کو کھینچ رہی ہے اس کا خود سکل اور بھاری پن اس کو نیچے لا رہا ہے آپ یہ سوچتے ہیں اور بلکہ عوام کا اکثر کا یہی خیال ہے یہی یہ تو یہ نظریہ صحیح ہے یہ فکری یہ خیال آیا پہلے کسی کے دل میں آیا اور پھر اس پر دلائل قائم ہوئے اور آج تک یہ عوام کے دل و دماغ میں چھایا ہوا ہے کہ بھاری چیز نیچے بھاری چیز کے نیچے گرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کا پن ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اور چیز اس کو کھینچ کھینچا یہی وجہ ہے حضرت جی کہ غبارہ ہوتا ہے غبارہ کیا اب غبارہ کدھر جاتا ہے ایمان سے بتاؤ غبارہ بھاری ہے یا پتھر بھاری ہے بولو پتھر بھاری کو تو اس نے الٹا اپنی طرف کھینچ لیا قانون یہ تھا کہ بھاری ہلکے کو کھینچتا ہے تو جو زیادہ ہلکا ہے اس کو تو زیادہ کھینچنا چاہیے تھا تو کیسے فدو کے بچے ہیں ماں چود جو ہے ماں چودنے والے عقل کہاں ہوگی ان کے پاس کیا فدو کے بچے سوئے ہوئے کو اگر وہاں پر خیال آ جائے مجھے تخمت شیتان اور ملن مشق اگر شیطان تجھے انگلی دے شیتان انگلی دے اس انگلی سے جو تمہیں خیال پیدا ہو جائے لانتی کو تبیز ہو جائے تب بنتی ہے کہ وہ کائنات کا نظریہ بن جائے غیر متقج خیال بن جائے اطبی یقینی نظریہ بن جائے یہ کہاں ہے سبحان اللہ یہ کسی بدھو کے سامنے تو یہ بات مسلم ہو سکتی ہے اکل والا بھی اب بات کو سمجھنا ایک مثال بھی اس نے وہ نظریہ قائم کر لیا کیونکہ مشاہدہ سمجھو اس نے مشاہدہ کیا کس کا ایسا نا مشاہدہ کیا مشاہدے سے اس کو جو یہ خیال آیا یہ سائنسی نظریا بن گیا یہ بن گیا آپ اگر اس کے پاس اور ان کے پاس یہی محفوظ ہے تو ان کا یہ سائنسی علم ہے کون سمجھ لگی فلسفہ یہ اس نے مشاہدے اور تجربے سے حاصل کی فلسفہ کیا ہے فلسفہ یہ ہے کہ جو خیال آئے اس کو دلائل منطقی دلائل کے ساتھ صرف ثابت کیا جائے تجربے مشاہدے کے ساتھ نہیں کہ اور خیال جو ہے وہ صرف مشاہدے خیال مشاہدے سے بھی آ سکتا ہے لیکن وہ اس, اس, اس, اس, کو, اس کو ثابت کرنے اس, کو, اس کی جو دلیل ہوتی ہے نا اس کے فلسفے کے اندر دلیل جو ہے نا وہ, وہ, آ, وہ جس کو اکلی کہتے ہیں وہ اکلی دلیلیں دیتے ہیں مشاہدے شادے تجربے والی نہیں دے رہے سمجھ نہیں آ رہی بے شک, دے شک. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو علم حواس کے دائرے میں رہتا ہے وہ سائنس ہے اچھا جو عقل تک محدود رہتا ہے فلسفہ ہے اور جو ان دونوں سے آگے بڑھ کر واہ یہ خدا بندی تک یہ خدا بندی ہے وہی وہ اللہ اللہ ہے جن وہی آخ دے ہو مجھے مجھے مجھے اور وہی جانتے ہو مرو حضور پاک سے وہی اترتی تھی نا کیا ہزور پاک اور چھوڑ چھوڑ کے درد وہی اتر دی تھی شک اب جو جس چیز جہاں تک غیب کیا ہوتا ہے غیب کیا ایک ہے محسوس حاضر ایک ہے غائب غیر محسوس محسوس پر بنا ہے انو میں جدید تھی غیب کیا چیز ہے جہاں غیر وہ ہے کہ نہ ہواس اس کو پا سکے نہ عقل پا سکے وہاں کے بغیر معلوم نہ ہو اللہ کے بتانے اور دائر کرنے اس کے بغیر معلوم نہ ہو. ہو یعنی ان دو چیزوں کی وشعت اور دائرے سے باہر ہو نہ حواس وہاں پر کافی ہوں بے شک نہ عقل کافی ہو وہ غیب گئے اب سن لو جو, جو سائنس ہے جو سائنس ہے یہ ہواس کا جو فلسفہ ہے وہ ہے یہ کہہ لو بالکل یوں کرو جو سائنس ہے یہ ہے مشاہدے اور تجربے کا جو فلسفہ ہے یہ ہے عقل کا اور جو دین ہے وہ ہے محج کا اللہ سائنس والے توجہ سائنس والے دین کو نہیں مان سکتے فلسفے والے دین کو نہیں مان سکتے اسی وجہ سے پرانے فلسفے بھی کافر گزرے ہیں اور نئے نئے سائنسدان بھی دین کے منکر منتے رہے کہ وہ ہے غیب کی چیز سبحان اللہ غیب نہ سمجھ میں آتا ہے نہ دیکھا پر خاص جاتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے اور ماننے کا نام ایمان ہی مسلم محمد <سلام> اسی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا وہ قرآن کس کے لیے ہدایت یہ کتے کہتے ہیں جی انگریز قرآن پر گئے سمجھ گئے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اللہ بفیق بل قائم اللہ فرماتا ہے قرآن حادی راہ ہے تو صرف انہیں لوگوں کے لیے جو مستقی پرہیزگار ہیں یا <تصفيق> اللہ کون پرہیزگار ہے فرمایا پہلی نشانی پرہیزگاروں کی ہے اللہ غائب ہے جو غیب کو مانتے سبحان اللہ یہ نہیں فرماسا جو غیب کو دیکھتے ہیں یہ نہیں فرماسا جو غیب کو سمجھتے ہیں اللہ سمجھو یا کھلونہ بل غائب نہیں کہا یا کلونا غائب غائب کو سمجھتے ہیں کیا بات سمجھا نہیں جاتا غیب مانا جاتا غیب مانا جاتا ہے بابا بھی کہہ رہے مان لگ چنگائی سمجھ لگی نعرہ تقبیر نارائ غوثیہ نہیںالو سمجھا لوں جہاں سائنس کا علم اس کو طبیعت کہتے ہیں اور یہی وہ علم ہے کوئی بندے کو کافر کرتا ہے فلسفے کا وہ جد جو بندے کو کافر کرتا ہے وہ یہی طبیعت ہے بے اسی وجہ سے ہمارے علماء نے اس کے پڑھنے کو حرام کہا ہے طبیعت کے پڑھنا بولنا پتا و شامی وغیرہ کے اندر <ترجم> <جنبا> کیونکہ یہ انسان کو یہ زندیق بناتا ہے نیچری بناتا ہے اب سمجھ آ گئی جیسے پیچھے وضاحت کر سکا اب جو سائنس سائنسدان یہ سائنس سٹائل میں انتہائی پست ہے پرانے پرانے فلسفوں کے نزدیک تو یہ بالکل ردی شمار ہوتا ہے یہ جو ہے سائنس کائل سائنس جہاں پر رک گئی وہاں سے فلسفہ شروع ہوا جہاں, ouais nada, جہاں, جہاں فلسفہ رک گیا وہاں سے دین شروع سائنس کی انتہا فلسفے کی ابتدا ہے فلسفے کی انتہا مصطفیٰ کے دین کی ابتدا تو یہ لانتی کیسے دین دین کو مان کیسے سکتے ہیں وہ تو سائنس سے آگے نہیں نکلتے سائنس, سائنس سے آگے نکلے فلسفے سے آگے نکلے ہر چیز سے آگے نکل کر غیب کو مانے نبیوں کے پیچھے کہ بس جو تم کہہ رہے ہو اب مان پھر مومن بنتا ہے معلوم ہوا سائنسدان اور فلسفی مسلمان نہیں ہو سکتے اور مسلمان سائنسدان اور فلسفی نہیں ہو سکتے وجہ سے سید امام بدالی حجت الاسلام رحمہ اللہ نے ملو کے اندر فرمایا جتنے فلاسفہ ہیں یہ سارے کافر ہیں اس میں حرام حفظاتے ہیں سکولی کتے اتنے ہلکے ہیں بنسوی بنا رکھا ہے تو سائنسدان اور کو فلاسفہ میں شمار کر رکھا کتے کے بچے وہ تو وہ تو کہہ رہے ہیں سارے کافر ہیں یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی مجھے مجھے گائے چی سکولی ہے اور لالتی سارے دن کی سکول میں تو پچیس سال سے سکول کی ٹھکائی کر رہا ہوں تو اچھا یہ سار پادری اور یہ اشرف اور یہ جناب جی غلام فضول یہ کہتے ہیں انگریزوں نے جتنا قرآن سمجھا کسی نے نہیں سمجھا کہتے ہیں نا کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے بڑا زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ یار ادھر کہتے ہیں کہ انگریزی پڑھو انگریزوں کو مسلمان کریں گے ادھر کہتے ہیں قرآن انہوں نے سمجھاؤ لانتی قرآن تو تم سے زیادہ انہوں نے سمجھا تو پھر الٹا وہ تمہیں مسلمان کریں گے کہ تم ان کو پھر ان کے نظریے کے مطابق توڑا ہے تو انگریز تو سب مسلمان کریں گے کیونکہ کم سمجھا انہوں نے یار ان کو کیا کہیں سب بزرگا نے دن سبحان اللہ یہ آج کے بزرگ نے کیا ہے بہر اب یہ بات پوری ہو ساڑھے چار گھنٹے لگے